يحدث حسان علی, علی رض کی بھی ہے الفاظ کا فرق ہے کہ آپ نے غزب احزاب والا دن فرمایا ہمیں سے روک دیا ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے آب وہاں تک رابت یہاں آبت دونوں کے ایک ہی معنی ہے نیچے چلا گیا سورج اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے اور ان کے گھروں کو یا ان کے پیٹوں کو شوبہ جو اس میں راوی ہیں ان کو صبح ہے شوبہ نے روایت کی قطعہ سے اور قطعہ ابو حسان سے اور وہ عبیدہ سے وہ علی سے تو بیچ میں جو شوبا راوی ہیں ان کو یہ شک ہوا کہ یہ بیوت کا لفظ ہے یا بطون کا لفظ آیا ہے کہ گھروں کو آگ سے بھر دیں یا پیٹوں کو پیٹ اوپر کے حدیث میں بیوت ہی کا لفظ ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ فتادا جو اسی کے اندر راوی ہیں شوبا نے جن سے لیا تھا وہ فتادا سے ایک دوسرے راوی لے رہے ہیں سعید ان کی سند میں جو آ رہی بات اس میں بیوت کا لفظ ہے اور اس میں ان کو کوئی شک نہیں ہے تو معلوم ہوا کا تک تو بات آئی اور شوبہ کو اس میں شک ہو گیا رسول اللہ, اللہ احضابل الخندق شغلون عن الشمس ملا اللہ قبو رہوں ابو یوتھ ہوں اوقال قبول رہوں ابو تو نارن یہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ کھنڈک کی فرد، دہ کہتے ہیں وہ کہیے کہ وہ کھٹن جس سے اس خندق کے اندر ڈچ کے اندر آنا اور جانا ہے وہاں ایک تھوڑا سا کوئی پتھر ہوگا کوئی کنارہ آپ اس پر تشریف رکھے تھے اور وہاں آپ نے بیٹھ کر فرمایا روک, روک کر کے کہ ہم کو السلاۃ الوستہ سے انہوں نے روک دیا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اللہ ان کی خبروں کو اور گھروں کو یا ان کے پیٹوں کو یہاں بھی شک ہے رابی کو تو آگ سے بھر دے وہاں دسن ابو بکر حرب آبو ابن ابو شیب ظہیر ابن حرب بابو کری کالو حردسن ابو ماوی انل آمش عن مسلم اتنے صفح عن شیر ابن شکل عن علی قال قال رسول اللہ, نارن بین بین المغرب علی رضی اللہ علیہ کی بات سند مختلف ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب والے دن فرمایا کہ ہمیں یہاں اس حدیث کے اندر سلاۃ الاسر کا لفظ خود آ گیا تو معلوم یہ ہوا کہ واضح طور پر مراد ہے ہمیں روک دیا سلاۃ الوسطی سلاۃ الاثر سے اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے پھر آپ نے اس سلاۃ الوسطی کو عشاء اور مغرب کے درمیان پڑھا بین الشا عین عیشہ عین کا لفظ مطلب ہے المغرب الشا ان کے بیچ میں آپ نے پڑھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مغرب پہلے پڑھ لی پھر اثر پڑی نا سمجھا جائے مغرب اور عشاء کے بیچ کا مطلب یہ نہیں ہے مغرب اور عشاء کے بیچ کا وقت جو ہے وہ مراد ہے کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے اس سے معلوم ہوگا کہ آپ نے پہلے اثر پڑھی پھر مغرب پڑھی تھی ابن سلام القوفی کال اقبر محمد ابن فلحلیامین عبداللہ کال حبصل مشرقن رسول اللہ صلی اللہ علامۃ حتی احمرت الشمس او اس فررت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ او فقال شغلون عن اب حضرت علی کی جی نہیں بلکہ عبداللہ ابن مسعود کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مشرکوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاۃ الاصر سے روک دیا یہاں تک کہ سورج سرخ ہو گیا یا پیلا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورج ڈوبا نہیں ابھی اللہ تعلی کی روایت میں یہ ہے کہ سورج ڈوب گیا اب یا تو یہ کہ ڈوبنے کا وقت تھا آپ نے اسی وقت یہ بد دعا دی وضو وغیرہ کی جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے جا کر وضو کی تو سورج ڈوبی گیا ہوتی دیر کے اندر اور یا پھر یہ کہ یہ ہے چونکہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے سورج اس کے کندہ پہ کھودنے کا ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ اس طرح کی سورت ہوئی ہو ایک دن جو ہے وہ سورج دھوپ کا رنگ پیلا ہو گیا اور ایک دن جو ہے وہ سورج ڈوبی گیا ہوگا اللہ عالم یہ دونوں جو میں بات کہہ رہا ہوں امام نوی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی سلسلے میں مختلف رائے ہیں دونوں اخبار نے رائے ہے مطلب تو یہاں تک کہ سورج جو ہے یا تو سرخ ہو گیا یا پیلا پڑ گیا تو رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں سلاطل غصہ سلاط الاصر سے روک دیا ہے اللہ ان کے پیٹوں کو یا جو اجواف یا مراد ہے پیٹ پیٹ اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے یا ملا اور یا دوسرے رواج حشا حشا کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کسی تھیلے کے اندر کوئی چیز جو ہے بھریں گے جیسے روئی بھر رہے ہوں یا کوئی اور چیز ایسی کپڑے ٹھوس رہے ہوں وہ کہتے ہیں حشا اور ملائک مثلا ویسے کل چیز بھرنا تو دور میں سے ایک لفظ آیہ اپنے فرمایا حدثنا یحیبن یحیب تمیمی قال قراتو علی مالک زید بن اسلم عن القاقاء ابن حکیم عن ابي یونس مولا عائشہ انہو قال امرتنی عائشہ ان اکتوب لها مصحفا وقالت اذا بلغت هذه الآیا فآذنی حافظ علی الصلاوات والصلاة الوسطہ وصلاة وصلاة وصلاة ابوون جو حضرت عائشہ کے غلام تھے آزاد کردہ ان سے روایت ہے کہ مجھے حضرت عائشہ نے حکم دیا کہ میں ان کے لیے قرآن پاک مصحف کی کتابت کروں لکھ کر دے دوں قرآن شریف اور عائشہ نے فرمایا جب تم اس آیت پر پہ پہنچو حافظو علی حافظات وصلا وسط مجھے بتلانا یہ عائشہ نے پہلے ہی فرما دیا تو ابو یونس کہتے ہیں کہ میں جب اس آیت پر پہنچا لکھتے لکھتے سور بقرہ کے دوسرے سپارے کی آیت ہے میں وہاں تک پہنچا میں تو میں نے اطلاع دی عائشہ کو کہ میں وہ آیت آ گئی ہے عائشہ نے مجھے مجھ سے لکھوایا حافظ و سلاط الوسطی و سلاطل عصری وقم اضافہ اس میں سلاۃ الصر کا کیا وقم اللہ قوانطین یہ تو آیت پوری ہو گئی اور اس کے بعد عائشہ نے فرمایا کہ میں نے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس میں ایک خیال تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے صحابہ کا ایک, ایک معمول تھا اس زمانے میں کہ قرآن شریف کے جتنا حصے وہ لکھ لیا کرتے تھے ہم نے پاس تو اگر آپ سے انہوں نے اس کی میں کسی ایک لفظ کی کوئی تفسیر سنی ہے تو وہ بھی وہیں کو لکھ لیا کرتے تھے تاکہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی تھی اسی واسطے آگے چل کر کے حضرت ابو بکر صدیق عدی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں پھر اسی طرح عثمان عدی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ وہ جو تفسیر تھی وہ جو اس میں خلط مت ہو رہی تھی تو جس کی وجہ سے یہ خطرہ ہوا کہ آگے چل کر لوگ اس کو قرآن ہی نہ سمجھ بیٹھیں اس لیے ان حصوں کو نکال دیا تھا جن کو صحابہ نے اپنے طور پر بتا تفسیر سنتے ہوئے ان الفاظ کو مالک لیا تھا کہ اس لفظ کے معنی یہ ہیں ان کو ہٹا دیا تھا ایسے ہی حضرت عائشہ بھی یہاں سلاۃ العطر کا لفظ بطور تفسیر کے بڑھا رہے ہیں اور حاصل یہ کہ میں نے رسول اللہ صلیم سے ایسی سنا ایک رائے اور دوسری رائے ہوئی کہ نہیں اسللاط الاسر کا لفظ پہلے آیت میں تھا حافظ والسلوات وسلاط وسطیٰ سلاط العصر بعد میں سلاط الصر کا لفظ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا منسوخ ہو گیا اب صرف یہی رہی آیت حافظ ولیسلاوات وسلاط و وقوع اللہ قانتین اور ایسا جو ہے متعدد مقامات پر ہوا ہے کہ پہلے ایک لفظ تھا اس کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا جیسے زنا کے معاملے میں بھی ہے کہ اسذیت وسانی ف اللہ مامتد اور عمر رضلاء الخ شیخ و شیخت اجاد یہاں فرجم ہوا یہ بھی آیت کے الفاظ تھے بعد میں اس کو اٹھا لیا گیا اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رضم جو ہے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اس آیت سے ثابت ہے جو پہلے تلاوت ہوا کرتی تھی بعد میں اس کو الفاظ کو اٹھا لیا گیا حکم اس کا باقی رہا تو یہاں بھی یہی ہوا ہوگا کہ سلاۃ الاصر کا لفظ جو ہے وہ قرآن شریف کے اندر تھا لیکن بعد میں اس کو اٹھا لیا گیا اور سلاۃ الغسطی کا لفظ رہ گیا یہ دونوں صورتیں اور جو میں بعد میں دوسری کہی ہے وہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلاۃ الاصر کا لفظ پہلے بطور قرآن پاک کی آیت کے پڑھا جایا کرتا تھا بات چل رہی تھی سلاۃ غصہ بیچ کی نماز کون سی ہے پچھلے ہفتے میں نے مختلف رائے جو فقحہ علماء محدثین میں رہی ہیں ان کو نقل کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ زیادہ جو رائے ہیں وہ اثر کے بارے میں ہیں کہ اثر کی نماز صلاح وسطی بیچ کی نماز تھی بیچ کی نماز ہے نمازوں کے اندر اور دوسری اس کے بعد رائے ہے فجر کے بارے میں فجر کی نماز ہے سلات بستا کیونکہ رات ختم ہوتی ہے اور دن شروع ہوتا ہے تو دن اور رات کے بیچ کی نماز ہے تیسری رائے ہے ظہور کی کہ ظہر سلاطر بستا ہے اس لیے کہ وہ دن میں درمیان کی نماز ہے تو یہ تین رائے میں نے نقل کی تھی لیکن امام مسلم جو ہیں وہ روایتیں سب اکٹھی کر رہے ہیں جو اس بات کو بتلا رہی ہیں کہ اس سے مراد العصر ہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سلاۃ العصر کے سلاۃ وستہ ہونے کے سلسلے میں زیادہ دلیلیں اور یہ حدیث کی تعریریں ہیں تو یہ ایک حدیث ہے کہ برائے ابن آج رضی اللہ عنہ عصی روایت ہے کہ آئے تو اتری حافظ و یہ الاصر آپ دیکھ لیجیے گا صور بقرا میں دوسرے سپارے کا جو ہے آخری پیج اس سے پہلے کھولیں گے تو آپ کو یہ آیت مل جائے گی حافظ والی وسلات البسطی لیکن برائے ابن عاظب کہتے ہیں کہ آیت اتری تھی پہلے حافظ والوات وسلاتل آصر فقرانہ ماشاء اللہ تو ہم نے جتنا اللہ نے چاہا اتنے دن تک ہم نے اس آیت کو اسی طرح پڑھا حافظ والواتی وسلاتل آثر پھر اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا اور پھر وہ جو آیت اتری بھی رہی وہ ہے حافظ وسلواتی وصلاط البطیٰ تو وہ الاسر کی جگہ وصلاط البسطی آ گیا تو جو شخص شقیق ابن وقبہ جو راوی ہیں براہ ابن عاظف سے نقل کرنے والے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شقیق سے کہنے لگے تب تو یہ سلاط البسطی سلاط الاسر ہی ہوئی تو برائے ابن عظم نے کہا کہ میں نے تو تمہیں خبر دے دی کیسے یہ آیت اتری تھی اور کس طرح اللہ نے اس کو منسوخ کیا تھا اور اللہ کو زیادہ اس کا علم ہے تو بات تو سمجھ آ رہی مگر حقیقت اللہ کو معلوم ہے کہ سلاۃ البسطی اور سلاۃ الاصر دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور یہ بحث اس لیے چل رہی ہے کہ جب فرمائے کہ حافظوں والا سلوا حفاظت کرو نمازوں کی اور سلاط وسطیٰ کی تو معلوما صلاحت وسطی کو بہت اہم ہے جس, کو جس کی وجہ سے اس کو الگ سے بیان کیا گیا ابو غسان قال ابو غسان حد ابن ابی قصیر قال ابین ابی قال کالحدنا ابو سلم ابن عبد عبدالرحمان ابن عبداللہ عمر امر خنطقی جال صبح قریش وقال يا رسول الله والله ما كنت ان اصلي العصر حتى كادت ان تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ان صليتها فنزلنا الى بضحان فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضانا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر على بعد ما غربت الشمس ومصلى بعدها المغرب جابر بن عبد الله سيرواه عليه رضي الله عنه ان حضره عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خندق والدين وہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے سب بہ صبح کے معنی تو اصل میں گالیاں دینا لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ کوئی نوز باللہ کوئی بہوش گندی گندے لفظ نہیں بولیں گے اس لیے میں نے کہا کہ برا بھلا کہنے لگے کفار قریش کو اور وہ اس لیے اور وقال اور عرض کے یا رسول اللہ بخدا میں تو نماز اثر بھی نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ صورت جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب آ گیا ہے تو اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار قریش کو برا کہہ رہے تھے لانتان کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز اثر جو ہے وہ بھی اس میں تاخیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا میں نے بھی نماز وہ اثر کی نماز نہیں پڑھی اس لیے ہم اس کے بعد بوتھان ایک دو قریب میں جگہ تھی ہٹ کر کے اس جگہ سے جہاں خندہ کھودی جا رہی تھی اس سے تھوڑے فاصلے پر بوتھان جگہ ہے وہاں ہم پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمائی ہم نے بھی وضو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہونے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی تو بہار اس سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ وہ جو جو پہلی حدیثوں میں اثر کی نماز کا مسئلہ آ رہا تھا اور اس کو سلاۃ کی کہ نمازی کا مسئلہ ہے سلاۃ السر ابا تو فیقم فی الثم دہم قرقی فیقل و عطینہ یب میں کہہ رہا تھا کہ اثر کی نماز کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ سرأۃ البسطی ہے جیسے حدیثوں سے بھی سمجھ میں آ رہا میں نے کہا تھا کہ ایک رائے ہے کہ فجر کی نماز ہے تو اہمیت اس نماز کی بھی ہے اس حدیث سے فجر اور سرعت دونوں کی اہمیت سامنے آتی دونوں نمازیں جو ہیں اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ ان کی, ان کی فکر زیادہ کرنی چاہیے یہی دو نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں غفلت ہو جاتی ہے لوگوں سے اور ان کی اہمیت کیا ہے وہ بتا رہے ہیں اس حدیث میں ابو حریر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں رات اور دن کے فرشتے جو ہیں وہ ایک کے پیچھے ایک آتے ہیں کیا مطلب ایک کے پیچھے ایک آنے کا رات والے فرشتے آتے ہیں تو دن والے چلے گئے اور دن والے آتے ہیں تو رات والے چلے گئے تو ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور ان دونوں ان فرشتوں کا اجتماع جو ہے وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے یعنی عصر کی نماز مثلا سمجھیے کہ اصر کی نماز ہے اس وقت دن والے فرشتے جو ہیں وہ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور رات والے فرشتے آ چارج لے لیتے ہیں فضر کی نماز میں پھر یہ رات والے فرشتے جاتے ہیں تو دن والے فرشتے آ جاتے ہیں تو یہ اجتماع اس طرح سے ہوتا ہے پھر جو ہے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے جن فرشتوں نے وہ اوپر چہ جاتے ہیں ان سے ان کے رب یعنی اللہ سبحان تعالیٰ پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ کو تو خوب معلوم ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا ہے رپورٹ لیتے ہیں نا اب, اب جا کے رپورٹ نہیں اسی واسطے تو ڈیوٹیاں بدلی جا رہی ہیں تو ڈیوٹی جب بدلتی ہے تو ظاہر ہے کہ رپورٹ دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ رپورٹ لیتے ہیں پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ کو تو خود ہی پتا ہے کیا ہے لیکن پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کیسے چھوڑا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑا اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم جب ان کے پاس آئے تھے تو اس حالت میں آئے تھے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے معلوم ہوا کہ فجر میں جب پہنچے تھے تو نماز میں دیکھا اور عصر میں جب ہم وہاں سے چلے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے تو یہ رپورٹ ان کی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں وقتوں میں اگر انسان غفلت کرے گا تو ظاہرہ کی رپورٹ کیا پہنچے گی کی؟ کہ صاحب ہم جو گئے تھے وہ تو صبح جب پہنچے تھے سو رہے تھے اور عصر کی نماز میں جب ہم وہاں سے چلے تو وہ تو اپنا کھیل کھیل کود کر رہے تھے یا بازاروں میں پھر رہے تھے یہ رپورٹ پہنچے گی اس واسطے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس لیے کہ یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان عام طور پر غفلت کرتا ہے فضر کی نماز میں غفلت ہوتی ہے سونے کی وجہ سے اور عصر کی نماز میں غفلت ہوتی ہے کاروبار زندگی میں مشغولیت کی وجہ سے اس لیے اس کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله ويقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر سم بحمد ربی کے قبل طلوع قبل وہی فجر اور اثر کی ایک اہمیت تو اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ فرشتوں کے آنے اور جانے کا وقت ہے یہ حدیث آ رہی اس میں ایک اور سبب بتلایا جا رہا ہے فجر اور اثر کی اہمیت کا جرید ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اچانک جو وہ للت البدر میں چاند کو دیکھا للت البدر کہتے ہیں چودہ کی رات کیونکہ بدر کہتے ہیں جب پورا چاند ہو جاتا ہے اس کو البدر کہتے ہیں القمر عام چاند کو کہتے ہیں جیسے الہلال شروع کی راتوں کی شروع کی جو چاند ہیں پہلی دوسری اس کو پہلی دوسری تیسری جب باریک ہوتا ہے چاند اس کو الرال کہتے ہیں تو لہلۃ البدر میں چاند کی طرف آپ نے دیکھا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تم اپنے رب کو عنقریب دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو کہ جس کے دیکھنے میں کوئی تمہیں آڑ پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے کوئی رکاوٹ ہی نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ کتنا بھی مجمع ہو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بھائی مجمعہ زیادہ ہوگا اب چیز نظر نہیں آ رہی بھائی اور چیز نہیں نظر آئے گی چاند تو نظر آئی جائے گا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تو جس طرح چاند کے دیکھنے میں پریشانی نہیں ہوتی تمہیں ہجوم کے باوجود رش ہونے کے باوجود تو اسی طرح سے تم اپنے رب کو دیکھو گے یعنی اللہ کی زیارت ہوگی مگر ظاہر ہے کہ یہ دیدار اللہ کا اہل ایمان کو ہوگا قیامت کے دن کفار کو نہیں ہوگا نہ منافقین کو ہوگا ایک رائے اگرچہ یہ تھی کہ منافقین کو دیدار ہوگا کیونکہ اپنے کو مسلمانوں میں شمار کر رہے تھے مگر رد کر دیا گیا بالکل جو منافقین کفار سے بھی زیادہ بدتر حالت میں ہوگا عذاب میں برا بتائیے یہ اتنی بڑی نعمت ان کو کہاں سے مل جائے گی کہ اللہ کا دیدار ہو جائے گا اس لیے رد کر دیا گیا اس کو تو بہرحال یہ کہ صرف اہل ایمان کو اللہ سبحانا ہوا تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کیونکہ سوال کیا تھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کیا ہم قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورت تھی وہ تو یہی کہ بھائی کسی کو دیکھنے کے واسطے کچھ اس دیکھنے کے بھی شرطیں اور قیدیں ہوتی ہیں اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں پروسیجر جس کو انگلش میں کہتے ہیں بھائی پروسیجر ہوتا ہے اس کا بھی ایسے صاحب اتنی دور نہیں ہونا چاہیے تنزدیک نہیں ہونا چاہیے آنکھوں کے سامنے ہونے چاہیے پیچھے نہیں وغیرہ وغیرہ تو حاصل یہ کہ ہم کس طرح دیکھیں گے اللہ کو آپ کے اولین اور آخرین سب کے سب ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ بھائی تم یہاں سب کے سب کتنا بھی لاکھوں بھی ہو ایک جگہ چاند کے دیکھنے میں تو دقت نہیں نا اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ کو بھی دیکھنے میں دقت نہ ہوگی اس پہ ایک صاحب نے کہ جو آ... اس طرح کی بات کہی ہے جن کا مسئلہ کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے کیونکہ روایتوں میں عرض کے اوپر ہونا یہ وہ تو اب یہ کہا دیکھیے اس طرح یہ سمجھ میں رہا تھا کہ اللہ اوپر ہوں گے چونکہ چاند اوپر ہے جس طرح چاند کو دیکھنا آپ بتا رہے ہیں تو اس کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں اسی طرح اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکے معلوم اللہ بھی اوپر ہے ایسی ایسی ایسی اگر باتوں سے دریلیں نکلنے لگیں تو بہت ہی مسئلہ مشکل ہو جائے گا بھائی یہ مثال اور قاعدہ یہ ہے کہ مثال اور ممثل لہو میں پوری مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے یعنی جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اور جس چیز کے لیے مثال دیتے ہیں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ہی ہونا ضروری نہیں ہوا کرتا یا تو بتانا یہ ہے کہ دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے جیسے چاند کے دیکھنے میں ایسی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں دقت نہیں ہوگی اس میں یہ مسئلہ کہاں سے نکل جائے گا کیونکہ وہ چاند اوپر ہے تو اللہ نے ابھی اوپر میں اللہ تو سب جگہ ہے لیکن اس وقت دیکھنے کی کیا صورت ہوگی کہ اوپر سے دیکھیں گے نیچے دیکھیں گے دائیں سے دیکھیں گے بائیں سے دیکھیں گے اس مسئلے کا تعلق اس ہدی اس میں بالکل نہیں آہ. تو یہ آپ نے فرمایا اس کے بعد آپ نے یہ بات فرمائی اگر تم سے ہو سکے تو سورج کے نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز جو ہے اس میں تم تم سے تم مغلوب نہ ہو جاؤ یہ مطلب یہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم وہ نماز نہ پڑھ سکو تو سورج کے نکلنے سے پہلے کی نماز کے مراد فضر فجر کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز سے مراد اثر کی نماز خود ہی کہنا یعنی الفجر والعصر اثر آپ نے خود ہی فرمایا یہ تو آپ نے فرمایا یا پھر راوی جو ہیں جریر ابن عبداللہ انہوں نے تفسیر کی آپ کے فرمانے کی کہ یعنی الفجر والعصر اثر پھر اس کے بعد جریل ابن عبداللہ نے یہ قرآن شریف کی آیت پڑھی یعنی مطلب یہ کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا قرآن شریف کی آیت کے مطابق ہے کہ فصب ربی کا شمس قبل قبل غروب ہے کہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑی ہے سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے معلوم ہوا کہ عیسایت میں اس تسبیح سے مراد نماز ہے تو فجر کی نماز اور رسر کی نماز جو آپ فرما رہے ہیں اس سے تفصیل ہو گئی قرآن شریف کی اس آیت کی تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ فجر اور عصر کی نماز کی ایک اہمیت اہمیت کا ایک سبب تو بتلایا کہ فرشتوں کے آنے اور جانے کا وقت ہے اجتماع کا اس میں یہ دوسرا سبب بطور نتیجے کے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو نمازوں کے پابند ہیں خاص طور پر فجر اور اثر وحدثنا أبو بكر بن أبي شعب وابو كريب وإساق بن إبراهيم جميعا عن وكيه قال أبو كريب حدثنا وكيه عن ابن أبي خالد ومصر والبختري ابن المختار سمعوه من أبي بكر ابن أمارة ابن رويبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلجى النار أحد نقص الله قبل طلع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والأسر فقال الأول جر من أهل البصرة انت سمیت رسول اللہ ابو بکر ابن, عمارہ ابن, رویبہ اپنے والس یعنی عمارہ ابن رویبہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ جہنم کی آگ میں وہ شخص ہرگز نہیں جائے گا جو جس نے سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی ہے یعنی فجر اور اثر یعنی جو اس کا پابند ہوگا ان نمازوں کا خاص طور وہ جہنم میں نہیں جائے گا مطلب یہ جو غفلت کے وقت کی نمازیں جو پڑھ رہا ہے اس کا اہتمام زیادہ کرے گا تو بولے اس سے کہاں توقع ہوا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء اور زور کی نماز چھوڑ دے گا یہ مطلب تو وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا یہ آپ کا کال آپ ارشاد یہ نقل کر رہے ہیں ہمارا روا اپنے والد سے نقل کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک شخص جو اہل بسرا میں سے تھے وہ انہوں نے کہا ان سے کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے کہا کہ ہاں میں نہیں سنا تو وہ آدمی کہنے لگے میں بھی گواہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا تھا میں نے میرے قانون نے اس کو سنا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کر لیا معلوم ہوا کہ تم نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے اور میں بھی آپ سے یہ بات سن چکا ہوں حدثنا حد قال حدثنا حاتم بہ ابن اسماعیل ابن ابھی عابد ان سلمت ابن الاقوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی المغرب اذا غربت علی غلط وارحجاب نمازوں کے اوقات کا مسئلہ چل ہے جس میں مغرب کی نماز کے بارے میں کہ رسول سلمہ ابن الاقوا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے جب سورج غروب ہو جائے اور چھپ جائے تو فورا نماز پڑھتے دوسری حدیث آ رہی ہے حدثنا محمد ابن المحران الراضی کال حدولید قال المسلم کالحدن اعزائی کالحدنی اب النجاشی کال سمیت الرافیہ یقول قلنا السلی المغرب مع رسول اللہ صلاح السلم فین شریف الحدنا و انو لوبصر مواقع نبل تو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے ہم میں سے کوئی آدمی نماز سے فارغ ہو کر لوٹ کے آتا اور وہ اپنے تیر پھینکنے کے جو جگہ ہے اس کو دیکھتا مطلب یہ اتنی دور تیر پھینکا جائے تو جتنی دور تیر جا کے پڑے گا اتنی دور کی بھی چیز نظر آ رہی ہوتی اس کے معنی یہ ہو گیا کہ مغرب کی نماز آپ فوراً سورج غروب ہونے کے بعد پہن کے اندھیرا پورے طور پر نہیں چھاتا تھا تو یہ یہی ہے گویا صحیح وقت نماز مغرب کا اور اس سلسلے میں سب کا اتفاق ہے پوری امت کا اب جو سیاہ حضرات کے بارے میں یہ حکایتی معمنو بھی نقل کرتے ہیں کہ ان کے یہ ہے کہ صاحب نماز مغرب پورا اندھیرا ہو جانے کے بعد پڑھی جائے اس کا کوئی اصل نہیں ہے اور رہ گئی بات یہ کہ جو ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ ہے کہ نوکار فصل مغرب قبل مغرب شفق شفق کے یوم انسانی کہ آپ نے دوسرے دن جو نماز پڑھی مغرب کی تو شفق کے غائب ہونے سے پہلے تو اس کے بارے میں یہ کہ یہ جواز بتلانے کے لیے ہے وقت کی انتہا وہ ہے یہ مطلب نہیں کہ اتنی دیر کر کے پڑھ پڑھی جائے اس وقت تک نماز کا وقت ہے جائز ہے اگر دیر ہو جائے تو اس وقت تک پڑھ لیا جائے وقت باقی ہے اور اس حدیث میں آپ کے عادت شریفہ بتلایا جا رہی ہے کہ آپ ہمیشہ نماز اول وقت پڑھا کرتے تھے کبھی کوئی عذر پیش آ جائے کسی کو اور دیر ہو جائے تو اس وقت تک وہ قضا نہیں ہوگی ادا ہی رہے گی یہ ہے اس حدیث کا مطلب تو نماز مغرب کے جو ہے اس میں جلدی کی جانی چاہیے جیسے یہ سورج غروب ہو نماز جو ہے مغرب کی پڑھ لی جائے اب یہاں سے عشاج نماز کا وقت وحدثنا عمر بن سواد العامری و حرملت بن یحیاء قال حدثنا ابن وحب قال اخبرن یونس ان ابن شہاب اخبرو قال اخبرن اروت بن زبیر ان عائشہ زوجن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت تم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال ومغلقنا الخطاب نام النساء والصيبيان فخلج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خلج عليه ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يصل الإسلام في الناس في قال ابن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول رسول وما كان حین عمر بن الخطاب اور ابن زبیر کہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز جو ہے اس میں بہت دیر کر دی ایتما کا مطلب یہ ہے کہ بہت رات چھا گئی رات کافی اندھیری اور دیر ہو گئی عشاء کی نماز میں اور عشاء کی نماز کے لیے کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جس کو لوگ آتما کہا کرتے تھے آگے سے آئیں گی وہاں آتما کے لفظ کے بارے میں بتاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے اوشا کی جی نماز کے لیے کافی دیر ہو گئی یہاں تک کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورتیں سو گئیں بچے سو گئے تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر اور آپ نے جو مسجد کے اندر حضرات بیٹھے تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ تمہارے علاوہ اس وقت زمین والوں میں کوئی بھی یہ نماز کے انتظار میں نہیں مطلب یہ تمہاری یہ خصوصیت ہے کہ تم اتنی رات گئے بھی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ بات کسی کو بھی حاصل نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا مطلب یہ ہے کہ بس مدینہ میں تھے لو اسلام کے اوپر چلنے والے اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں یہ تو اللہ کی زمین میں تم ہو جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو ابن شہاب کہتے ہیں کہ اور مجھ سے اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے بات مناسب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے تم مجبور کرو اور یہ اس وقت آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ عمر بالخط رضی اللہ عنہ نے آواز سے کہا تھا جب دیر ہو گئی وہاں عیشہ کے لیے آپ نہیں ترسی بلایا تو انہوں نے پکارا ہوگا زور سے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہے عشاء کی نماز کو دیر ہو گئی ہے اس طرح کی کوئی بات صحیح ہوگی تو آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ یہ مناسب نہیں کہ رسول اللہ کو تم نماز کے لیے گویا مجبور کرو اور پکارو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ نماز کہ پڑھی جانی ہے اور اس کا وقت کتنا ہے کتنا نہیں ہے اور وہ جہاں بھی ہیں جس کام میں بھی لگے ہیں وہ کام آ, اس کو بھی وہ خود ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ کرنے کا ہے چھوڑنے کا ہے اس لیے ان کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے یہ ہے آپ کے فرمانے کا حاصل کیونکہ رسول کا ہر مشغلہ جو ہے ہر کام میں ان کی مشغولیت اس میں کوئی نہ کوئی خیر و برکتی ہے اس واسطے انتظار کیا جائے مجبور نہ کیا جائے وہ خود تشریف لائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ عشا کی نماز دیر میں پڑھی گئی یہ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کافی دیر ہو گئی اور نماز کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کا اول وقت پڑھنا افضل نہیں ہے بلکہ یہ کہ دیر سے نماز پڑھنا افضل ہے بر شکتے کہ لوگوں کے سونے کا ڈر نہ ہو آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں اساق ابن ابراہیم محمد ابن حاتم کلاہمان محمد ابن بکر دوسری سند بحادہ سنہ ہارون بن عبد قال حدثنا حجاج بن محمد في هذه السند حدثنا حجاج بن صائر محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق والفاظ متقاربه قالوا جميعا عن ابن جريج قال اخبرني مغيرة ابن حكيم عن ام كلثوم بنت ابي بكر انها اخبرت عن عائشہ قالت تم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى ذهب عامت الليل نام اهل المسجد ثم خرج فصلى على نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بہت دیر کر دی یہاں تک کہ رات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ گزر گیا اور یہاں تک کے جو ہے مسجد والے بھی سو گئے پھر آپ باہر نکلے پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کا تو وقت یہی ہے اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ پھر تمہیں یہی وقت متعین کر دیتا اگرچہ عشاء کی نماز کا وقت بہت پہلے شروع ہو چکا ہے لیکن بہتر وقت کی نماز کا یہی ہے کہ جب کافی حصہ رات کا گزر جائے مگر مطلب امت کی مشقت کا خیال کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ نماز کو عشاء کی نماز کو نماز شروع ہونے کے وقت پڑھ لیں وہ بات الگ ہے عمر المؤذن فاقام خطاب رات رہے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیشا آخراتی نماز کے لیے اصل میں عیشا جو ہے یہ عرب محاورے میں عشا چونکہ شام کو کہتے ہیں اسی لیے العشاء شام کے کھانے کو کہتے ہیں ڈنر کو تو اس میں دونوں نمازوں پر عشاء کا لفظ بولا جاتا تھا عشاء مغربی کو بھی اور عشاء جو ہے وہ جو جس کو ہم عشاء کی نماز کہتے ہیں اس لیے مغربی کی نماز کو عشاء اولا اور عشاء کی نماز کو عشاء آخرہ تو یہ عشاء آخرہ کی نماز کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا تو آپ ہمارے طرف نکل کے تشریف لائے جب تہائی حصہ رات کا گزر چکا تھا یا اور اس کے بعد ہم ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اپنے گھر والوں میں مشغول تھے یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے تشریف لائے پھر جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز کے انتظار میں ہو اور تمہارے علاوہ جو ہے کوئی دین اس دین, دین اسلام والا کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے تم ہی انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہو تو یہ تمہاری بڑی خصوصیت ہے اور قابل تعریف ہے اعبار اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر بھاری ہونے کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ اسی وقت کے اندر نماز پڑھا کرتا یعنی جب تہائی رات گزر جائے یا تھوڑا اور بعد وقت نماز پڑھتے آدھی رات ہونے سے پہلے پھر آپ نے محسن کو حکم دیا انہوں نے اقامت فہی نماز کی اور آپ نے نماز پڑھی محمد کال اخبر البن ترعیث کال اخبر عبد عمر ان رسول اللہ ثم خرج علیہ رسول اللہ صبر علیہ اللہ عبد المر ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک رات جو ہے وہ دیر سے آپ تو لائے بہت دیر کر دی نماز میں یہاں تک کہ ہم مسجد میں ہی لیٹ گئے پھر ہم جا گئے پھر ہم لیٹ گئے رکوت کہتے ہیں اونگنے کو تو جیسے لیٹ کر کے آدمی آدھا سونا آدھا جاگنا ہوتا ہے پورے طور پر سونا نہیں وہ رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا زمین والوں میں آج کے رات کوئی بھی نہیں ہے سوائے تمہاری نماز کا انتظار کرنے والا تو وہی آپ نے خصوصیت بتلائی ابو بکر نافع عبدی قال حدثنا ابو بن رکن قال حدثنا حمد بن سلمان عن السابط أنهم سألوا أنساً عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لشازات ليلة إلى شطر الليل أو قاد يذهب شطر, شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تظاروا في صلاة من تظرتم الصلاة قال أنس كاني أنزروا إلى وبيس خاتمه من فضة ورفا سے ان کے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ, عنہ سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں پوچھا کیسی تھی آپ کی انگوٹھی تو انہوں نے حضرت انس نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عشا کی نماز کے لیے آپ نے دیر فرمائی اللہ ایک رات کے سطر کہتے ہیں تقریباً آدھے رات کو تو آدھی رات تک اور پہری روایت گزر چکی ہے سلوس اس کا مطلب یہ ہے کہ ون تھرڈ اور آدھی کے بیچ میں آپ تصریف لائے او تھا یہ سب وہ شطر لے کے معنی یہی ہے یہ قریب تھا کہ وہ آدھی رات گزر جائے تو پھر آپ تصریف لائے آپ نے فرمایا ہاں فقال یہ راوی کہتے ہیں کہ کون ان ازت انس کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں انہوں نے نماز پڑھ لی تھی سو گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تو سو گئے نماز پڑھ کے لیکن تم جو ہے وہی نقم تضال سالاتی منتظر تم جو ہی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو یہ بھی ایک نماز ہی کے اندر شامل مانا جائے گا یعنی تم کو ثواب ملتا نماز کا اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا وہ بھی ایک عبادت ہے ثواب سے وہ بھی محروم نہیں ہے اس لیے جتنے لوگ اتنی دیر تک بیٹھے رہے فرماتے ہیں تم نماز نہیں ہو انس کہتے ہیں کہ میں ایسا کہ جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی جو چاندی کی تھی اس کے نگ کو میں دیکھ رہا تھا وہ بھی وہ جو انگوٹھی کے اندر جو پتھر لگا ہوا تھا وہ جو عقیق کہا جاتا ہے اور حدیث میں معلوم ہوتا ہے اور حضرت انس نے یہ کہہ کر کہ اپنی کن انگلی بائیں ہاتھ کی جو اس کو اٹھائیوں کرتے تو خنصر یہ کن انگلی کو کہتے ہیں اس کو اٹھا کر یوں کہا کر کہ میں ایسا جیسے میں آپ کی انگوٹھی کو دیکھ رہا ہوں تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ اپنی انگوٹھی جو ہے وہ چھوٹی انگلی کے اندر آپ بائیں ہاتھ کی پہن, پہن لیا پہنا کرتے تھے یہ وہ انگوٹھی تھی جس میں جو مہر کے لیے استعمال ہوتی تھی اور اس میں محمد الرسول اللہ یہ نام لکھا ہوا تھا جو خطوں کے اوپر آپ اس سے مہور لگا دیتے تھے تو یہ, یہ تھی صورت کو زیب و زینت کے لیے نہیں استعمال ہوتی تھی ضرورتاً اس کا استعمال تھا اور سیرت کی کتابوں میں بات موجود ہے حدیث میں بھی کہ اصل میں جب خطوط بھیجے جانے لگے تو اس وقت آپ سے کوئی مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ لوگوں سب جگہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس خط کا اعتبار نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس پر کوئی مہر نہ ہو بھیجنے والے کی اس وقت آپ نے یہ پھر انگوٹھی بنوائی تھی جس پر مہر لگی ہوئی تھی تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مرد کو انگوٹھی اسی اسی مقصد کے لیے جیسے قادی ہے جج ہے یا کوئی اور ایسا کہ اس میں مہر لگانی ہے اسے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا زیب و زینت کے لیے مرد کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو عورتوں کے واسطے ہے زیور وحدثن شاعر قال حدثن زید سعید ابن ربی قال حدثن قل ابن ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات انتظار کر رہے تھے یہاں تک کے آدھی رات کے قریب ہو گیا شراب تشریف لائے نماز پڑھی اور ہماری طرف اپنے چہرے مبارک سے متوجہ ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے اس چمک کو جو آپ کے ہاتھ میں تھی اور چاندی کی وہ انگوٹھی تھی وعدسنا أبو آمر الأشعري وابو قليب قالا قلت نابو سامن بريد نبي برد نبي موسى قال كنت أنا وآصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزورا في بقية بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصلاة العشاك ليلة, ليلة النفر منهم قال ابو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وآصحابي ولهوا بعض ال... بعض الشغل في عمره حتى اعتم بالصلاة حتى ابهار الليل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على لسلكم أولمكم وابسروا من, من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا ندري أي الكلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو موسا اشری کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی جو سا میرے ساتھ آئے تھے کشتی میں بیٹھ کر بوٹ میں اور بتان کے بقی بتان میں اترے تھے ہم تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیے میں تھے تو یہ ابو برداحو ابو موسا اشری جو ادھر سے جو مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکہ مکرمہ سے ایتھوپیا یہ ادھر سے واپس آئے ہیں تو ابو مسا سری اور مدینہ منورہ میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آئے اور کشتی سے ہم اترے بقیر بتان میں میرے ساتھ اور بھی میرے ساتھی جو تھے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز عشا کے وقت وہاں ہم میں سے ایک جماعت نے مقرر کیا ہوا تھا کہ بھائی آج یہ جماعت جائے گی آج یہ جماعت جائے گی کیونکہ دور پڑتا تھا مسین نبوی دور پڑتی تھی تو اس لیے کیا تھا کہ بھائی سبھی اگر جائیں گے تو کام کاج کیسے ہوگا تو اس لیے یہ ہے کہ ایک جماعت آج جائے گی تو دوسری جماعت جو رہ جائے گی وہ کام کاج دیکھے گی سب کا تو پھر دوسرے دن یہ جماعت جائے گی اس طرح سے صحابہ یہ عمل کیا کرتے تھے مقصد یہ تھا کہ نماز بھی وہاں پڑھیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں جو آپ کی باتیں ہوں وہ بھی تو اس میں علم ہوتا تھا اس لیے وہ بھی تو لے کر آئیں یاد کر کے آئیں حدیثوں کو یہ اصل مقصد تھا صحابہ کا تو کہتے ہیں کہ ابو اوشا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے عیسا کی میں اور میرے ساتھی ایک دن کیا ہوا کہ آپ کو کوئی مشبولیت ہوئی کچھ کاموں میں یہاں تک کہ نماز جو ہے اس میں کافی دیر ہو گئی اور یہاں تک کہ رات بہت گزر گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھی جب نماز آپ نے ختم کر لی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو اور میں تمہیں بتلاتا ہوں اور خوشخبری حاصل خوشخبری دیتا ہوں تمہیں اس بات کی کہ اللہ سبحان بتایا کی نعمتوں میں سے یہ بات ہے جو تم پہ تمہارے اوپر ہے اللہ کی نعمت ہے کہ تمہارے سوا لوگوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جو اس وقت کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو تو مطلب ہوا کہ جس وقت اللہ کی کوئی عبادت نہ کر رہا اس وقت عبادت کرنے والا عبادت کرے گا تو اس سے اس کو بڑی فضیلت حاصل ہوگی تو یہ بات آپ نے فرمائی ابو مسا شری کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش وہاں سے لوٹ کے آئے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ بات سنی تھی بڑی خوشخبری والی بات تھی کہ ہم کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ودسنا محمد بن رافع قال قال قال ابن عبدالقریات احب ال کنسلیہ شاہ الق الحن صلام امام وقل الحن قال سمعت ابن عباس يقول يتم النبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على شاء قال حتى رقد, رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن القطاب فقال الصلاة فقال عطا قال ابن عباس فقرج النبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظروا إليه الآن يقتر رأسه, رأسه ماءا باطعا يده على شق رأسه قال لولا أنا شق على أمتي لامت من يصلها كذلك قال فتس فاستثبتت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم لا رأسي يده كما أنبه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابع على قرن رأس ثم صبها يمرها كذلك على الراس حتى مست أبهامه طرف الأذن مما يلل وجه ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يفسر ولا يبتس بشيء إلا كذلك قلت لعطائه لأعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن قال لا أدري قال أعطاء أحب, أحب إلى أن إلي أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصليها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة <تصفيق> ابن جریز سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عطا عطا جو ہیں مشہور تابعی ہیں عطا ابن ابی رباح ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں تو ابن جریز کہتے ہیں کہ عطا سے میں نے کہا کون سے وقت کے بارے میں آپ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں عشاء کی آہ جس کو لوگ عتما کہتے ہیں عشاء کی نماز کو جو میں نے پہلے بھی کہا تھا عشاء کو اس وقت عرب کے لوگ آتما کہا کرتے تھے تو چاہے میں امام بن کر نماز پڑھ رہا ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں کون سے وقت عشاء کی نماز پڑھنا جو ہے وہ آپ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے عطا نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں بہت دیر کر دی یہاں تک کہ لوگ لیٹ گئے پھر جاگے پھر لیٹ گئے پھر جاگے اور پھر عمر ابین الخط رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسفلا زور سے پکار کے کہا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ کہیں ایسا نہ ہوگا سو گئے ہوں یا آپ کو خیال نہ رہا ہو تو آپ تک آواز پہنچ جائے تو عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ سر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو کہتا کہ اس نماز اس وقت پڑھا کریں یہ تو حدیث گزر چکی ہے لیکن اب یہ راوی کہتے ہیں ابن جرج کہ میں نے عطا سے یہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ کیسے رکھا ہوا تھا واقعی یہ بھی عجیب تھے کہ صاحب ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر ادا کی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سر کے اوپر کیسے ہاتھ رکھا تھا جیسے ابن عباس نے اطلاع دی تھی تو مجھے بتائیں کیا تھی صورت تو کہتے ہیں کہ عطا نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ اس طرح سے پھیلا کر کے منسب دی دین اور پھر ان کو جو ہے اطراف جو تھی انگلیاں کے کناروں کو انہوں نے جو ہے یہاں سے رکھنا شروع کیا ایسے اور یہ انگوٹھا جو ہے اس طرف ہے پھر اس کو اس طرح سے گزارا ہاتھ کو سب مصب بائے کا لارا یہاں تک کہ وہ جو انگوٹھا تھا وہ کان کے اس کنارے تک جو ہے وہ یہ ادھر بج جو ادھر کا حصہ ہے چہرے سے ملا ہوا اس نے انگوٹھے کو یوں یہاں لگایا پھر آپ جو ہیں یہ کنپٹی تک اس طرح لے کر گئے اور یہ کچھ داڑھی کا حصہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگتا ہوا انگوٹھے کو اور اس طرح انگلیوں سے آپ نے پھیلا رکھا تھا انگوٹھے کو کہ نہ اس میں کوئی چیز کوئی چھوٹنے نہ پائے اور پورے طور پر وہ سر پہ آ جائے اس طرح سے آپ نے اپنے سر کو کیونکہ اس سے جو ہے پانی آپ جھاڑ رہے تھے بالوں سے یہ اس طرح پر آپ نے ہاتھ پھیر رکھا تھا اپنے سر پر تو اب یہ ابن جرائد کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے یہ کہا کہ آپ سے ابن عباس نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس رات کتنی دیر تاخیر کی تھی تو عطا نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم اس بات کا کہ کتنی دیر کوئی گھڑی گھنٹا تو تھا نہیں بس انہوں نے یہ کہا کہ دیر کی عطا کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں نماز دیر کر کے پڑھوں چاہے امام بن کے ہو یا اکیلے ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پڑھی تھی لیکن اگر تمہیں اس بات کا خیال ہو کہ یہ بڑی بھاری بات ہوگی دیر کرنا نماز کا چاہے تنا ہو یا لوگوں کو جماعت کے اندر امام بن کے نماز پڑھا رہے ہوں تو پھر اس کو درمیان وقت جو ہے اس وقت میں پڑھ لو نہ اس میں جلدی کرو نہ اس میں دیر کرو لیکن یہ کہ اگر ہو سکتا ہے تو پھر دیر کر کے نماز پڑھنا اس سے ان تمام حدیثوں سے عشا کی نماز کا مؤخر کرنا دیر سے پڑھنا جو ہے اس سے فضیرت معلوم ہوئی قطع بکربن شعبہ قال یاحیہ اخبر و قالآ حد ابو الحسن کے اوقات میں عشا کی نماز کے وقت کا ذکر چل رہا ہے کہ آپ تو وقت نماز پڑھتے تھے جابر ابن ثمورا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیشائے کو نماز کو مؤخر کرتے تھے عیشائے عشاء کی نماز کو کہتے ہیں میں بتایا تھا پچھلے ہفتے عشاء اول مغرب کو کہتے تو دیر کر کے نماز پڑھتے تھے روایت اللہ نمازیں پڑھا کرتے تھے جیسے تم لوگوں کی نمازیں ہیں مطلب یہ کہ تمام نمازیں انہی وقت میں پڑھتے تھے جن اوقات میں تم پڑھتے ہو اور آپ آتما جو ہے اس نماز کو تمہاری نماز کے بعد پہنچتے تھے یعنی دیر کر کے اور نماز ہلکی نماز پہنچتے تھے آتما جو ہے وہ بھی عشاء کی وقت کو کہا جاتا ہے آگے حدیث آ رہی ہے اور میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ آتما جو ہے وہ اس, کے وہ اس کے معنی کیا ہے تو وہ دسمی ظہیر ظہیر ابنو حرب ابنو ابی عامر وبن ابی عمر وابن قال عبد اللہ ابن محمد نے کہا کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ تمہاری نماز کے نام کے اوپر گاؤں والے جو ہیں وہ غالب نہ آ جائیں فرمایا کہ یاد رکھو کہ وہ عرشا کی نماز ہے اور وہ جو ہیں وہم ہم یاتمون ابی ابل یہ جو آتما کہتے, کہتے تھے اس وقت کو عرب لوگ وہ اصل میں یا تمون ابیل ابل مطلب یہ ہوا کہ اونٹوں کا دودھ جو ہے وہ دوہنے کی وجہ سے کہ جو اندھیرا جب خوب ہو جاتا تھا تو اب اس وقت اونٹوں دودھ نکالا کرتے تھے اس واسطے اس وقت کو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ گاؤں والے جو ہیں ان کا غلبہ نہ ہو تمہارے اوپر تمہاری نماز کے وقت کا جو نام ہے اس میں اس کا نام عشا ہے مطلب ہوا کہ تم عشا کی نماز کا وقت کہو اسے آتما کا نماز کہو یہ ہے اس کا حاصل اب رہی بات یہ کہ حدیث میں تو خود آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر حدیث اس طرح سے ہے کہ لو یا علوم و نما فصم العطوم و لبن یا اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ صبح کی نماز میں اور آتما کی نماز میں یعنی عشا کی نماز میں کیا خوبی اور کیا اچھائی ہے تو وہ ضرور ان نمازوں میں شریک ہوتے چاہے گھٹنوں کے بل چل کے آتے تو آپ نے تو خود آتما کا لفظ استعمال کیا اور اس حدیث میں آپ اس سے منع فرما رہے ہیں اس کا جواب جو ہے امام نووی نے یہ دیا ہے کہ یا تو یہ کہ اصل میں منع کرنا جو ہے وہ کراہت کے واسطے کہ مکرو ہے اور مکرو تنظیح ہے تحریمی نہیں ہے تو ایک جواب تو ہی ہے لہذا مکرو تنظیح ہے کسی وقت آپ نے استعمال کر لیا کسی وقت آپ نے روک دیا ایک جواب دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے روکا ہے مسلمانوں کو کہ وہ عشا کے لفظ بولیں مگر جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے تو اس وقت لوگوں کے عرف اور ان کے اپنے جو سامنے تھے جو لوگ وہ چونکہ یہی جانتے تھے کہ آتما وہ عشاء کا نہیں جانتے تھے عشاء کا لفظ بولے تو مغرب کی نماز مراد ہوتی تھی ان کے نزدیک تو ان کو سمجھانے کے واسطے آپ نے لفظ آتما استعمال کر دیا تاکہ ان کے سمجھ میں آ جائے کون نماز کی بات آپ فرما رہے ہیں ورنہ مغ... اور اس حدیث میں آپ روک رہے ہیں مطلب یہ کہ وہ تو اس وقت ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا تھا ورنہ یہ کہ مسلمانوں میں اس بات کو آپ چاہ رہے ہیں کہ جو عتما کا لفظ ہے وہ چھوٹ ہے اور عشا کا لفظ اس میں آ جائے تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اسلام نے اس کو پسند کیا ہے کہ اپنی ایک ٹرمنالوجی ہونی چاہیے اپنی اصطلاحات ہونی چاہیے ان اصطلاحات کو ہی مسلمان استعمال کریں اور وہ دوسرے الفاظ اس جگہ پر نہ لائیں کہ جن کو مسلمان اور استعمال کرتے ہیں یہ اسلام میں قرآن میں اور حدیث میں ان کا استعمال ہوا رسول اللہ صلاحسم نے فرمایا کے گاؤں والے تمہاری نماز عشا کی نماز جو ہے اس کے نام پر غالب نہ آ جائیں کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب میں عشا کا لفظ ہی ہے تو اور وہ جو عتما بولتے ہیں وہ اس واسطے کہ اس وقت اونٹوں کا دودھ دوہ جاتا ہے تو اس واقعہ وہ نام کیوں استعمال کرے اس کا مقصد دوسرا ہے اور تم جو ہے عشا کی نماز کا یہ لفظ بولو کیونکہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے قال المؤمنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سم کہ مسلمان عورتیں صبح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتی تھی پھر وہ لوٹ کر آتی تھیں اپنی چادروں کو لپیٹے ہوئے اس طرح کہ کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا نہیں پہچان سکنا دو باتوں کی وجہ سے ایک تو یہ کہ چادروں میں لپٹی ہوئی اور دوسرا یہ کہ اندھیرے اندھیرے اندھیر اندھیر. اسی واسطے فجر کی نماز میں جانا ہوتا تھا اور عشاء کی نماز میں کیونکہ وہ اندھیرا ہوتا تھا ان نمازوں میں تو جاتے تھے لیکن اور نمازوں میں دن کے اوقات میں نہیں جاتی تھی تو یہ نہ پہچانا پہچانا جانا ان کا اندھیرے کی وجہ سے تھا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتیں نماز میں فجر کی نماز میں جاتی تھیں اگر سب نمازوں میں جاتی تو پھر فجر کی نماز نمازی کا کیوں ذکر ہوتا ایک بات تو یہ ہو گئی اور فجر کی نماز میں جانے کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ اندھیرا ہے اندھیرے کا وقت ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتیں جاتی تھیں تو چادریں لپیٹ کر کے اچھی طرح اپنے کو چھپا کر جاتی تھیں اب جو جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ عورتیں مسجدوں میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے وہ جب اس حدیث کو اور اس طرح کی حدیثوں کو حوالے سے پیش کرتے ہیں آتی حدیث پیش کرتے ہیں کیونکہ آئے اس میں یہ بھی تو ہے کہ وہ چادریں لپیٹ کر کے اس طرح سے آتی تھیں صرف عشاء کی نماز کے لیے کوئی پہچان بھی نہ سکے ان کو تو یہ کیوں نہیں اس حدیث حدیث کے اس سے کو کیوں نہیں سامنے رکھتے صرف اتنا حصہ کہ نماز کے لیے مسجد میں آتی تھی اب اس کے لیے کیا ہو گیا کہ ہر نماز میں آتی ہیں اور خاص طور پر جمعہ کی نماز میں تو سارے آ لیتی اس کا کوئی ذکر جو ہے اس حدیث کے اندر نہیں ہے آگے حدیث اور صاف آ رہی ہے وہ حدت ہر محتوبر واحب قال اخبرني يونس بن شهاب اخبره قال اخبرني اربت بن زبير العائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان النساء من المؤمنات يشدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفقات بمروطن ثم ينقلبن الى بيوتهن ما عرفنا من تغليص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاه زوج النبي صلى الله کہتی ہیں کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوتی تھی اور اپنی چادروں کو لپیٹے ہوئے ہوتی تھیں پھر اپنے گھروں کو واپس آتی تو ان کو پہچانا پہچان پہچانی پہشان... نہیں جاتی تھی من تغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول اللہ صلیم نماز کو غلط میں پڑھتے تھے غلط کا مطلب یہ لفظ پہلے بھی آ چکا اور میں نے کہا تھا کہ غلط کہتے بالکل اول وقت جو فجر کا ہے جس میں بڑا گہرا اندھیرا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اسفار کا لفظ ہے جب روشنی آ جائے تو غلط میں آپ چونکہ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے اس وقت جاتی تھیں عورتیں اور وہ بھی خوب اچھی طرح لپیٹ کر معلوم ہوا کہ یہ تمام نمازوں کے اندر نہیں تھا پھر حضرت عمر رضی کے زمانے میں یہ بھی ختم ہو گیا اور عرت عمر نے حکم دے دیا تھا کہ اب نہیں آیا کریں اور جب اس پر یہ چیزیں گوئیاں ہوں کہ کیوں حضرت عمر ایسا فرما رہے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہائی کی حدیث دوسری کتابوں میں ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دیکھتے نہیں کہ حالات کتنے بدل گئے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے تو آپ بھی وہی فیصلہ فرماتے جو عمر نے کیا میرے عائشہ کا ہے وادرسنا نظره و... نصر ابن علي الجهبمي واساق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن عن مالك بن يحيى بن سعيد عن عمره عن عمره عن عمر عن عائشه قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما ما يولفنا من الغرف وقال الانصاري في روايه متلففات مضمون وهي چونك متلفعات واو اسك दुसरे روايه متلففات مانا ایک ہی چادروں کا محمد ابن الجافل دسنا شوبان صاط بن ابراہیم المحمد بن بن بن ابن امر ابن الحسن ابن علیم قدیم الحجاد المدین ابن عبد اللہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والأسر والشمس والمغرب اذا وجبت و كان اذا رآم قد نبی صلیم یوسلی جو عیشا کی نماز کا مسئلہ آیا تھا کہ آپ دیر کر کے پہنچتے تھے اس حدیث میں بات جو آ رہی ہے وہ زیادہ صاف ہو رہی ہے تو بات یہ ہے یہ محمد ابن عامر ابن الحسن ابن علی خاندان نبوت کے ہیں تو ان سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب حجاج مدینہ میں آیا حجاج ابن یوسف گورنر تھا یہ حجاز کا تو مدینہ میں آیا تو دیر سے نماز پڑھنے لگا یعنی جو دیر کا مطلب یہ نہیں قضا کر کے مطلب یہ جو اوقات ہیں اس میں اول وقت کے بجائے دیر کر کے نماز پڑھتا تھا تو ظاہر ہے کہ پھر جماعت بھی چونکہ گورنر ہے تو وہی نماز پڑھائے یا پھر یہ کو اس کے آنے کے وقت نماز ہو تو نماز دیر میں ہونے لگی تو کہتے ہیں کہ ہم نے جاوید اپنے عبداللہ اللہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ کیا صورت ہے اور کیا مسئلہ اس میں ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے بالحاجرہ جس وقت دوپہر ہو جائے مطلب یہ ایک ڈھلے جیسے ہی اسی کو حاضرہ کہتے ہیں حاضرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نے اب جو ہے چڑھنا چھوڑ دیا ہے اب اترنا شروع ہوا یہ ہے حاجرہ تو بالکل دوپہر کو ہاجرہ کہتے ہیں اور اصر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج کی دھوپ بالکل صاف ہوتی تھی اور موریہ کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈوب جائے اور عشاء کی نماز کبھی تو دیر کر کے پڑھتے تھے کبھی جلدی کر کے پڑھتے تھے جب آپ دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ جلدی پڑھ لیتے اور جب دیکھتے کہ لوگ ابھی دیر میں آ رہے ہیں تو آپ دیر میں پڑھتے تھے یہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ نماز عشاء کی جو ہے وہ ہمیشہ آپ نے دیر سے نہیں پڑھی آپ کو پسند تھا دیر سے پڑھنا لیکن یہ کہ آپ جو ہیں اگر دیکھا کہ لوگ اگر اول وقت ہی اکٹھے ہو گئے تو اول وقت پڑھ لیتے تھے اور جہاں تک صبح کی نماز کا ہے اس میں یہ کہ سب لوگ یا پھر راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غلط میں یعنی اب بالکل اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ حجاج جو ہے نماز مؤخر کر کے پڑھتے تھے اس لیے ہم نے جابر ابن عبداللہ سے اس حدیث کو پوچھا تھا حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شُعبة قال أخبرني سيار بن سلام قال سمعت أبي يصلّي صلاة رسول الله قال قل قال قلت أأنت سمعته قال فقال كأنما أسمعه الساعة قال سمعت أبي يصلّي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بتأخيرها قال يعني لا يسائلن صلى ولا ولا يهب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شوبه ثم لقيته بعد فسالته فقال وكان يصلي الظهر حين تزور الشمس والاثر يذهب الرجل إلى افضل مدينه والشمس حية قال والمغرب لا ادري اي حين ان قال ثم لقيته بعد فسالته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فنظور فیارفان یہ سیار سلامہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ انہوں نے ابو برزا سے رسول اللہ صلی وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تھا سلامہ نے ابو برزا سے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کیا آپ نے سنا تھا ان سے تو انہوں نے کہا میرے والد نے کہ ہاں ہاں ایسا ہے کہ جیسے مجھے ابھی میں نے سنا ہے مجھے اب تک یاد ہے ان کی آواز تو میرے والد نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اس کی تاخیر کرنے میں کوئی زیادہ خیال نہیں فرمایا کرتے تھے یعنی عشاء کی نماز آدھی رات کے قریب تک وہ آپ نماز پڑھ لیتے تھے اور آپ جو ہیں نماز سے پہلے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے اور نماز کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے بات چیت کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی بالکل ہی جناب کوئی بات بھی کرنا چاہ رہا تو نہیں یہ مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ بیٹھ کر کے اور باتیں ہو رہی مجلس چل رہی ہے عشاء کے بعد آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اسی لیے شریعت کی کتابوں میں ڈا تصویر بادل عشاء کا اب سے کہ عشاء کی نماز کے بعد اب کس طرح کہانیاں لے کے بیٹھ جائیں یہ نہیں ہے بھل عشا کی نماز پڑھو اب سو جاؤ ویسے بھی پانچویں نماز ہے آخری نماز ہے تو نماز کے بعد جب پانچویں نماز رات میں رکھی تو مطلب یہ کہ اب سونے سے پہلے نماز ہو نماز پڑھو سو جاؤ تو اب صبح کو اٹھو گے تو نماز پڑھو گے تو ابتدا جو ہے انسان کے وہ بھی نماز سے ہو اور انتہا بھی نماز سے ہو اور اگر عرشہ کی نماز پڑھ کے اور لمبے دیر تک اپنے باتیں ہو رہی ہیں تو وہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا اس لیے آپ عشا کی نماز کے بعد بات باتیں نہیں کرتے تھے شوبھا کہتے ہیں کہ پھر میں اس کے بعد ملا تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ تو آپ نے شاقی نماز تو بتائی تھی اور نمازوں کو بھی تو بتائیے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ زور کی نماز پڑھتے تھے جب سورج جو ہے ڈھل جاتا اور اثر پڑتے تھے کہ یہاں تک کہ کوئی آدمی مدینے کے دوسرے آخری کنارے تک چلا جاتا اور سورج جو ہے اس کی روشنی اچھی خاصی ہوتی اور نے کہا کہ مورف راوی کہتے ہیں کہ مغرب کے بارے میں مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا ذکر کیا تھا پھر میں ملا ان سے ابو سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے اس طرح کہ آدمی لوٹ کر جائے جب نماز پڑھ لے تو وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لے تو اور تو معلوم ہوا کہ کبھی آپ اندھیرے میں پڑا کرتے تھے کبھی آپ ایسے وقت پہنچتے تھے کہ جب نماز ختم ہوئی تو روشنی ہوتی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیتے اور آپ نماز میں فجر کی نماز میں سو آیتوں سے لے کر کے ساٹھ آیتوں ساٹھ آیتوں سے لے کر سو آیتوں تک کی آپ قرآد کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں تو لمبی قرآد آپ فرماتے تھے وحدثني ابو الربيع الزهراني وابو كامل الجهذري قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي عمرو ان الدوني عن عبد الله بن سلامي عن ابي ذر عن ابي عمران الدوني عن عبد الله بن سلامي عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها او يميتون الصلاه عن وقتها قال قلت فما تأمرني خالسل یہ سلات علی وقتیہ فہین ادرک امام فصل بھی پہن نہ خلف ان وقت عبداللہ ابن سامد حضرت ابوضرفاری رضی اللہ نما سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا وہ وقت ہوگا کہ جب عمرات ہیں یعنی حکام نمازوں کو اپنے وقت سے مؤخر کریں گے یعنی دیر کر کے پڑھیں او یومیتون اصل یو اخرون او یومیتون راوی کو اس میں یومیتون کا مطلب یہ ہے کہ وقت کو مار کر کے یعنی دیر کر کے پڑھنا تو کیسا وقت ہوگا اب ادھر کہتے ہیں کہ میں نے ارس کیا کہ پھر مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ جب وہ وقت ایسا آیا کہ وہ حکام اور عمرہ دیر کر کے نماز پڑھیں تو پھر آپ میرے لیے کیا فیصلہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نماز کو تم اس کے وقت میں پڑھ پھر اگر ان کے ساتھ تم نے پھر دیکھا کہ وہ نماز کو پایا تو ٹھیک ہے تم اس کو بھی پڑھ لو تو وہ نماز نفر ہو جائے گی جو تم ان کے ساتھ پڑھو گے کیونکہ فرض تو تمہاری ادا ہو گئی اب جو جماعت ان لوگوں کے ساتھ پڑھو گے نفر ہو جائے گی اس سے یہ فائدہ ہے کہ ایک تو اختلاف بھی نہ ہوا کیونکہ کوئی اچھی بات نہیں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اب سب کو بتاتے پہ رہیں کہ بھائی ہم پڑھ کے آ گئے سارے کہ یہ اختلاف صورت جو ہے یہ مناسب نہیں ہے جبکہ عبادت میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا کتنا اہتمام ہے تو یہ بات شریعت کو گوارا ہی نہیں ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے پڑھے کچھ مسلمان جو ہیں وہ نماز میں مشغول نہ ہوں اگرچہ پڑھ چکے ہیں پھر بھی پڑھ لیں تو کیا حال ہے آج لوگ ہم مسلمانوں کا کہ صاحب مسجدوں میں بھی آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ نماز ہوتی ہے کوئی خیال نہیں کہ نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی شادی بیاہوں میں یہی رات دن ہم دیکھتے ہیں اب رہ گئی بات یہ کہ ہر نماز میں ایسا ہے بعض علما کے نزدیک تو یہ کہ حدیث میں ہے عام ہے لہٰذا ہر نماز میں ہو لیکن بعض علما میں جیسے ہن ہیں اسی طرح سے ہن ہیں ان کی یہاں یہ ہے کہ چونکہ فجر کے بعد نماز سے روکا گیا ہے اصر کے بعد نماز سے روکا ہے بعض حدیثوں میں اس واضح اس کو بھی ہم کو سامنے رکھنا ہوگا فجر کی نماز اگر کسی نے اپنی پڑھ لی پھر جماعت اس کے سامنے ہو رہی ہو تو فضر میں نہیں ہو کیونکہ نفل نہیں بن سکے گی فضر کے بعد نفل نہیں ہے کوئی نماز اسی طرح اصر کی نماز اگر کسی نے اپنی پڑھ لی تو پھر جماعت اگر کہیں مل رہی ہو اس کو تو پھر اس میں نہ شریک ہو کیونکہ یہ نفل نہیں بنے گی اصر کے بعد نوافل نہیں ہیں غروب آفتاد تک ان کو سامنے رکھ یا یا نبی عمرانونی اللہ وہی لاکھن تقت احسا تک یہ حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہی کی ہے کہ فرمایا کہ میرے بعد کچھ عمر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد حکام ہوں گے اور وہ نمازوں میں دیر کریں گے تو تم نماز اپنے وقت پہ پڑھ لیا کرو پھر اگر تم نے اپنے وقت پر نماز پڑھ لی تو وہ دوسری نماز جو ان کے ساتھ ہوگی وہ نفل بن جائے گی ورنہ تو پھر کیا ہے تم نے تو نماز اپنی پڑھی لی تو لہٰذا کوئی نقصان کوئی نہ ہوا یہ آپ نے فرمایا تھا سوال جو میں نے کہا کہ وہ دوسری نماز جماعت ہو رہی چونکہ حاکم اور امیر نماز پڑھاتا تھا نا اس زمانے میں اور وہ جماعت بڑی ہوتی تھی اس سے کچھ اگر مسلمان اس میں نہ ہو تو اس سے اختلاف ہوگا یہ بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہیں ادرکل قو بقسلو کن تقت آہستہ کوئی کا نہ پھر ابو ذرفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میرے خلیل یہ لفظ پہلے بھی آ چکا تھا تب رحرا ابو ذرغ ابو فار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت دل میں ہو کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تاکید کی تھی کہ میں سنوں اور اطاج کروں اگرچہ وہ غلام ہی نہ ہو تو حفصی غلام مطلب یہ ہے کہ جب حاکم کسی کو بنا دیا گا مسلمانوں کا اب اس کی اطاعت ہونی چاہیے تو یہ ہے وہ وجہ جو نکلی کہ جب جماعت ہوگی اور وہ حاکم نماز پڑھائے گا تو اس لیے اس میں انتشار نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ لیا کروں اپنے وقت میں پھر اگر دیکھیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں قوم جماعت کی ہو رہی ہے اور جبکہ اپنی نماز پڑھ لی ہم نے اب اس صورت میں کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ تمہاری پہلی نماز جو ہے وہ تو فرض ہو جائے گی اور دوسری نماز جو ہے نفل بن جائے گی امت فلقی طلح قرسین فضل فضا کر تو سنی ابن زیاد تو اب دل فضرب على فخذي فخذي وقال اني سألت ابا ذر كما سالتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال اني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فان ادركت فمن ادرك الصلاه فان ادركت الصلاه معهم فصلي ولا تقول اني قد صليت فلا تصلي بات یہ چل تھی کہ نماز جو ہے وہ اپنے وقت پر پڑھ لی جائے پھر اگر جماعت کہیں ہو رہی ہو تو اس میں شریک ہو جائیں تو یہ مضمون چل رہا تھا حادثوں میں اس میں یب العالیہ البرا کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے ابن زیاد گورنر تھے کوفے کے انہوں نے نماز کو مؤخر کر دیا دیر کی وقت کے اندر پڑھی مگر دیر سے پڑھی تو یہ یاب العالیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس عبداللہ ابن سامت تشریف لائے میں نے ان کے لیے کرسی بچھائی تو وہ بیٹھے اس پر میں نے ابن زیاد کا جو عمل تھا میں نے ذکر کیا ان سے کہ دیکھیے ابن زیاد جو ہیں انہوں نے نماز دیر سے پڑھائی تو انہوں نے اپنے ہونٹ کو کاٹا جیسے دانتوں سے ہوتا نا کسی چیز پر تعجب ہوتا ہے تو آدمی ہونٹ کو دانتوں میں لے لیتا ہے اس طرح انہوں نے اپنے ہاں ہونٹ کو کاٹا اور انہوں نے میری ران کے اوپر ہاتھ مارا زور سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا اور انہوں نے میری ران پہ مارا تھا جیسے میں نے تیری ران پہ مارا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا تو آپ نے بھی میری ران پہ ایسی مارا جیسا میں نے اس وقت تمہاری ران پہ مارا اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا پھر اگر نماز لوگوں کے ساتھ تمہیں ملے تو نماز پڑھ لینا ان کے ساتھ بھی یہ مت کہنا کہ میں نے تو نماز پڑھ لی لہذا میں نماز نہیں پڑھتا تو دو باتیں سوال ہوئی ایک تو یہ کہ صحابہ اور محدثین اس کے بعد کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو محفوظ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے جس انداز میں صحابی سے بات کی ہے تو صحابی نے اس انداز کو بھی محفوظ کیا اور اپنے بعد والوں تک وہ حدیث پہنچانے کے لیے بھی وہی انداز اختیار کیا کہ آپ نے ران پہ مارا تھا تو انہوں نے بھی سن جس کو جس نے سوال کیا اس کے انہوں نے دوسرے کی تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو اور پھر ان کے بعد کے ان محدثین اور علماء کو جنہوں نے حدیث نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ساتھ کتنی محبت تھی اور کتنا عشق تھا ورنہ کوئی مسئلہ تو شرح ہے نہیں کہ بھائی ران پہ مار کے بتائیے کوئی شریعت کا مسئلہ تو ہے نہیں لیکن ظاہر ہے کہ ادائیں تھیں جو ادا تھی آپ کی وہ بھی محبوب ہے جنوں کو نبی کی ادابی محبوب ہوگی وہ کون سی سنت چھوڑنے کو تیار ہوں گے اور دراصل یہی محبت ہے حقیقی محبت یہی ہے جو قرآن حقیق میں فرمایا گیا ہے ان کن تم تو حبون اللہ ستبی تو محبت کے جو دعوے دار ہیں ان کے لیے اظہار محبت کی صورت ایک ہی ہے اس بات محبت کے لیے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی اداؤں سے محبت ہونا اور جب محبت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انہیں کو اپنانا ایک بات تو یہ معلوم ہے اور دوسرا یہ کہ جب جماعت کی نماز ملے تو نماز پڑھ لی جائے بلکہ اس سے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مان لیجیے کہ اپنی نماز پڑھ لی ایک جماعت اس کے بعد مل کے پڑھ لیجیے اور بالفل اگر کہ کہیں اور گئے وہاں مسجد میں وہاں نماز جمع شروع ہو رہی وہاں بھی پڑھ لیجیے تو کیونکہ یہ تو نفل بننا ہے آگے آ رہا ہے تو لہٰذا یہ, با یہ بات جو ہے پسند نہیں ہے شریعت کو کوئی مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے اور کچھ لوگ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بات جو ہے کہ یہ پسند نہیں ہے بلکہ یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ خیر کا کام اور آؤز میں شریک ہو جائیں <تصفيق> وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاه وهو ابن الشهشام قال حدثني أبي أن مطر أنا بالعالية البراء قال قلت لي عبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيوخرون الصلاة قال فضرب فخزي زربة أوجعتني وقال سألت أبا زر بن ذلك فضرب فخزي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلو صلی اللہ تو وہی مضمون ہے اور ابو العالی البراہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ ابن سامد سے کہا کہ ہم نے جمعہ کے دن عمرہ حکام کے پیچھے نماز پڑھی یہ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کو دیر کر دی کی دیر کر دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ راوی کہ عبداللہ بن سامد نے میری ران پہ مارا اتنی زور سے کہ مجھے درد ہونے لگا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذر سے اس بارے میں پوچھا تھا انہوں نے بھی میری ران پہ مارا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ پڑھ لو اور جو ان لوگوں کے ساتھ تمہاری نماز ہوگی اس کو نفل بنا لو تو میں نے بھی جو عرض کیا تھا کہ وہ دوسری نماز نفل بن جائے گی اسی واسطے ہمفیہ یہ بات کہتے ہیں کہ جن نمازوں کے بعد نفل ہے یا سنت ہے انہی نمازوں میں ایسا کیا جائے گا جن نمازوں کے بعد سنت نفل نہیں ہے جیسے فجر کی نماز ہے یا اثر کی نماز ہے ان میں نہیں ہوگا اگرچہ حدیث میں اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ بھائی کون سی نماز مگر وہ اصول سے نکالا انہوں نے راضی کہتے ہیں کہ عبداللہ نے یہ, بات، عبداللہ ابن سامت نے یہ بات کہی کہ مجھ سے یہ ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی مارا تھا سعید بن المسیب ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز تمہارے اکیلی نماز کے بدلے مقابلے میں پچیس درجے جو ہیں وہ افضل ہے تو اس, اس باب کو جو لائیں امام مسلم جو پہلے باب گزر چکا ہے اس سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی اور اپنی نماز پڑھ لی گئی تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اکیلی نماز جو پڑھی گئی ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی نماز ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں پچیس نمازوں کا ثواب ہے تو یہ ثواب کیوں چھوڑا جائے یہ بھی حاصل کر لوں تو اگرچہ وہ نفل ہوگی مگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہوگا اس کا ثواب جو پچیس گنا ہے وہ بھی مل جائے گا اس سے یہ بات جو ایک نقطہ اور سامنے آیا تو جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ اکیل نماز سے افضل ہے اور اس سے ایک بات یہی معلوم ہوئی کہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعیت ہونی چاہیے نماز تو بے شک بندے اور خدا کے بیچ کا معاملہ ہے اور نماز خوشو اور خضو سے پڑھی جائے تو وہ تو اکیلے نماز زیادہ خوشو و خضو سے ہوتی ہوگی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ صاحب اکیلے نماز پڑھنے میں زیادہ خوشو اور خصوصی ہوگا کیونکہ بس بندے اور خدا کے بیچ معاملہ ہے لیکن تجربہ کیا ہے تجربہ یہ ہے کہ اکیلے نماز کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ خوشو ہوتا ہے یہ تجربہ ہے تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ عقل سے ہر چیز کا دین کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکتا اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دے دیا جس طرح وہ حکم ہے وہ ہماری عقل میں آتا ہو نہ آتا ہو خیر اسی میں ہے تجربہ یہی بتا رہا ہے میں نے یہ ورنہ تو عقل تو دوسرا دوسری بات بتاتی تو ظاہر ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز جو ہے اس میں اجتماعیت ہے اور اکیلے اللہ کا ذکر اور مل کر کے اللہ کا ذکر کرنا دونوں میں فرق ہے مل کر کے کریں گے تو زیادہ لوگ جب مل کر کے کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی اللہ کا معبود ہونا یہ جو ایک جماعت مل کر کر رہی ہے تو زیادہ پسندیدہ ہوگا وحدثنا أبو بكر بن وبي الشيبة قال حدثنا عبدالعلى عن معمر النزوري عن سيدي بن المسيب نبي هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل الصلاة في الجميع, في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 دادة قال وتستمي وملائكة الليل والنار في صلاة الفجر قال أبو هرير اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ابور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نماز جماعت کے اندر جمی جمی کا ہے جماعت کے اندر نماز جو ہے وہ کسی آدمی کی اکیلی نماز کے مقابلے میں پچیس درج فضیلت والی ہے اور فرمایا کہ اکیلی نماز سے ستائیس درجے افضل ہے تو اب تک کی جو روایتیں برعریر رضی اللہ عنہ والی ہیں ان میں پچیس درجے ہیں اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ستائیس درجے ہیں تو پہلے ہم دو تین روایتیں پڑھ لیں پھر میں بتاؤں گا وحدسنی زہیر ابن حرب و محمد ابن مصنف قالحان عبید قالیہ نافی ابن عمر علی نبی وسلم قالیہ رجول جماع تزید ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی کی نماز جماعت کے اندر اپنی اکیلی جماعت پر ستائیس درج اضافہ ہے تزید و تو ستائیس درجے بڑھ کر اس کا ثواب ہوگا آگے وحدس کالح دس ابو سام ابن نمیر وحدنا کالا حدن ابی کالا حدنا کال ابن و کال ابو بکرتی بے صبر تو ابن نمیر جو ہیں یہ راوی ہیں وہ اپنے والد سے جو نقل کر رہے ہیں یہی عبد اللہ ابن عمر کی روایت کو اس میں بےدعََ وشرین کا درجہ مانا معنی لفظ ہیں اور ابو بکر کی روایت میں جو راوی ابو بکر ابن نبی صاحب ان میں ستائی درجے ہوا اس وشن یہ بےتعی کا لفظ اصل میں دس سے اوپر بیس سے اوپر تیس سے اوپر یعنی جو جس کو دہائی کہتے ہیں دہائیوں سے اوپر کل میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ چند اس کو آپ اردو میں کہتے ہیں چند مطلب بیس اور کچھ اور تیس کچھ اور دس کچھ اور تو یہ بےدا کے معنی ایسے موقع پر لاتے ہیں کہ عدد معین نہیں ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بارہ ہو تیرہ ہو بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب بےدا کا لفظ بولتے ہیں تو اس کی منیمم جو ہے وہ تعداد ہوتی ہے تین سے مطلب یہ ہے کہ اگر بدا عشرہ بولا تو کم سے کم تیرہ ہے و وسری بولا تو کم سے کم تیئیس ہے اس طرح تو یہاں بےدا کا لفظ بھی ہے صاحب اب میں بتاتا ہوں کہ یہ روایتیں مختلف ہیں اس میں امام نوہ بھی جو ہیں وہ نقل کر رہے ہیں کہ بھئی ان میں آخر جب روایتیں مختلف ہیں تو اس کو کس طرح سے اس کا مطلب نکالا جائے ایک قول تو انہوں نے یہ نقل کیا ہے علماء کا کہ اس میں درجے کے اضافے کو بتلایا گیا وہ اہم بات ہے عدد جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ایک بات تو یہ ہوگی یہ قول یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اصل میں نماز نماز میں بھی فرق ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ نماز پڑھنے والے کی نماز میں فرق ہے ایک کی نماز دوسرے کی نماز کی نسبت اعلیٰ ہوگی دوسرے کی ادنا ہوگی کیونکہ کسی کی نماز میں زیادہ خوشی ہے خدو ہے وغیرہ وغیرہ ظاہر ہے کہ خوشبو اور خود جتنا بڑھے گا نماز کا درجہ بھی بڑھ جائے گا ایک معنی اور اس میں یہ بھی ہے کہ پھر جگہ کا بھی فرق ہوتا ہے جیسے ایک مسجد ہے ایک صاحب وہ محلے کی مسجد ہے اس کا ثواب اور ہے اور جہاں جماعت زیادہ ہے اس کا ثواب اور ہے جامع مسجد ہے اس کا ثواب اور ہے جامع مسجد کا مطلب جیسے اپنے اپنے ملکوں میں محل پورے بستی کے پورے بستی میں محلے محلے مسجدیں ہوتی ہیں لیکن جامع مسجد ایک ہی ہوتی کہ جس میں جو ماہ کے دن سب لوگ اکٹھے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں وہ مراد تو اس کی نماز کا ثواب اور بھی زیادہ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور تو یہ جواب دیے گئے ہیں عضرات علماء کی طرف سے ان میں سے جو بھی ہو مقصد تو یہ ہے کہ درجات کو با... ہاں تو اس میں یہ ہے کہ کسی کی نماز اگر جگہ کے لحاظ سے ہے تو کہیں پچیس گنا ہے کہیں اور اچھی جگہ نماز پڑھ لی جہاں جماز زیادہ ہو رہی تو ستائیس درجے ہو جائے گی تیسرا ایک قول یہ ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا ہوگا پچیس درجے اور پھر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر اطلاع ملی ہوگی کہ نہیں اور اضافہ کیا جا تو آپ نے بترا دیا ستائیس درجے تو یہ جو ہے یہ مختلف اقوال ہیں اور پہلا قول جو میں نے کہا تھا کہ عدد جو ہے وہ مقصود نہیں ہے وہ اس لیے کہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے بیتا ہوں اس تو معلوم ہوا کہ اس میں تو عدد ہی متعین طور پر نہیں بتلایا گیا بیس سے اوپر تو ہے کتنا یہ معلوم نہیں اس لیے ایک رائے یہ بھی ہوئی کہ عدد متعین طور پر مقصود نہیں ہے مقصود تو یہ بتانا ہے کہ جماعت کی نماز جو ہے وہ اکیلے نماز سے زیادہ افضل ہے اب افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں اس ملک میں گئے اور یہاں یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام نہیں جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ بھی جماعت کا اہتمام نہیں وہ نماز تو ہو گئی گھر میں پڑھ لو چاہے باہر پڑھ لو تو یہ اصل میں یہ غلط ہے اور اہتمام ہونا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے قرض کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جو ہوں میں ان لوگوں تک پہنچ جاؤں کہ جو نماز میں نہیں آئے پیچھے ہیں پیچھے رہ گئے ہیں میں حکم دوں کہ ان کے گھروں کے اوپر جو ہے لکڑیاں ڈال کر کے ان کو آگ لگا دی جائے کتنا سخت ہے تو جماعت کی نماز مسجد میں ہو رہی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ نے فرمایا کہ میں, اس میں اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر دوں اور میں جا کر دیکھوں کون کون لوگ اس وقت جو ہے گھروں کے اندر بیٹھے اور میں حکم دوں کہ صاحب ان کے اوپر جو ہے لکڑیاں وہ ڈال کر کے اور ان کے گھروں کے اوپر آگ لگا دی جائے اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں کوئی میں سے کسی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ صاحب بڑی گوشت والی ہڈی ہڈی والا گوشت جو ہے وہ ملے گا تو بھاگے چلے آئیں گے نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی بھی یعنی سراد عیشا تو ان کے یہاں ان کے نزدیک جو ہے ایک گوشت کی بوٹی کی تو قیمت ہے اس کے لیے تو چلے آئیں گے عشاء تک کی نماز پڑھنے باقی دوسرے نماز دوسرے صرف نماز کے واسطے ان سے نہیں آیا جاتا یہ آپ نے کتنی سخت بات آپ نے فرمائی اسی لیے امام لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ جماعت جو ہے یہ جو فرض ہے نماز تو جماعت کے ساتھ واجب ہے واجب عین ہے یعنی ہر آدمی پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے واجب ہے یا اس کی کیا صورت ہے یہ بحث اسی لیے پیدا ہوئی کہ آپ نے بڑا سخت یہاں انداز اختیار کیا ہے انشاءاللہ شاء اللہ موقع بہت آئندہ ہے <تصفيق> نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا العامش توسر سند وحدثنا أبو بكر, أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب واللفز لهما قال حدثنا أبو معاوي أن الأعمش نبي صالي نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسقل صلاتنا على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأطوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کا تو ابو رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشا کی نماز اور فجر کی نماز ہے تو منافقین پر اس آ فرما رہے ہیں اس وقت کیونکہ مخلصین جو ہیں ان کے واسطے پھر ہر قربانی جو ہے وہ آسان ہے تو عشا کی یا فجر کی نماز کے لیے میں ان کو کیا پریشانی ہے تو نماز جب اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو چاہے وہ ظہر کی ہو چاہے عشا کی ہو فجر کی ہو اس میں کوئی فرق ان کے نزدیک ہوگا نہیں لیکن منافق جس کو اپنی تن آسانی کی زیادہ وہ ہے کہ وہ آسانی دیکھتا ہے کہ آرام ٹیم ہے اتنا کام تو دین کا کر لے گا اور جس میں ذرا پریشانی ہو وہ کام نہیں ہوگا یہی منافق کی علامت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورے دین پر نہیں چلنا چاہتا جتنی آسانی ہے وہ اتنے وہ چلے تو یہ اس لیے فرمایا کہ منافقین پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری ہوتی اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان دونوں نمازوں کے اندر کیا کچھ ہے یعنی مطلب کتنی بڑی نعمت اور دولت اللہ کی طرف سے مل ملے گی ان دو نمازوں میں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنے کے لیے ضرور آئیں اس نماز کے لیے اگرچہ گٹ ہبون کہتے ہیں رانوں کے بل چلنے کا آدمی کی جب ٹانگیں مارے جائیں اور ٹانگوں سے نہیں چل سکے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر اس طرح ٹیکر اور اپنے رانوں کے بل سے کھسکتا ہو جاتا ہے یہ کہلاتا ہے ہبون تو اگر اس طرح سے گھسٹ کر کے بھی آنا پڑے اسے تو بھی وہ ان دونوں نمازوں میں شریک ہونے کے لیے آئے گا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے میرا ارادہ ہوا کہ میں اس بات کی ہدایت کروں کہ بھائی نماز شروع کی نماز کھڑی کی جائے پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو مقرر کر دوں کہ بھائی نماز شروع کرو اور میں وہاں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلوں جن کے پاس جلانے کی لکڑیاں ہوں اور پھر ان لوگوں کے پاس پہنچوں کو جو نماز میں نہیں آتے تو میں لکڑیاں ان کے اوپر ڈلوا کے ان کے گھروں کے اوپر آگ لگا دوں یہ مجھے خیال ہوا اس سے نماز کی اہمیت جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہیں اگر وہ بھی اتنی سخت بات ان کے دماغ میں آ رہی ہے نماز میں مسجد میں نہ آنے والوں کے خلاف تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا جماعت کے ساتھ وہ بہت عام ہے اسی لیے میں نے کہا پچھلے ہفتے پچھلے درس میں میں نے کہا تھا کہ اسی لیے اس میں اختلاف ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ صاحب نماز جو ہے جماعت کے ساتھ وہ فرض عین ہے فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جس پر نماز فرض ہے اس پر, ہی اس پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے یہ جمہور کا مسلک نہیں ہے جمہور کہتے ہیں کہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ وہ سنت معقدہ ہے واجب کے درجے میں یعنی قریب بواجب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز اگر بغیر کسی عذر کے نہیں پڑھے گا تو ایسا ہوا جیسے واجب کو چھوڑ رہا ہے یہ جمہور کا مسلک ہے تو اب اتنی اہمیت معلوم ہوئی اور ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ صاحب جماعت کے ساتھ فر نماز پڑھنے کا کوئی احتمام نہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہو جاتی ہے گھر کے اندر وہ پڑھ لیتے ہیں ہاں کہ نفر نماز کے واسطے جب خاص راتیں ہوتی ہیں جس کا کوئی ہمیں حکم شریعت نے نہیں دیا تھا کہ ان نمازوں کے لیے مسجد میں آئیں ان نمازوں کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں تو جو شریعت کہتی ہے وہ ہم کرتے نہیں جو ہم ہم خود سے اپنا کرنا چاہتے ہیں اس میں اس کا شریعت میں کوئی دخل نہیں اور جب اس کے خلاف کہیں تو انہوں نے کہتے مول صاحب جو ہیں لوگوں کو راستے سے روک رہے ہیں اچھا کام کرنے جا رہے تھے روک رہے ہیں مول صاحب کو کیا اس میں نقصان ہوتا ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے شریعت جس چیز کو اہمیت شریعت آہمیت جس چیز کی اہمیت بتلاتی شریعت ہمیں اسی کو اہمیت دینی چاہیے اپنے دماغ کو یا اپنی عقل کو, وہیں کو لڑاتے ہیں یہ بڑی مصیبت ہے دوسری حدیث جو ہے اس میں وہی لقد دو بھی وہی گھروں کے آگ لگانے کا مسئلہ ہے تیسری روایت میں بھی یہی ہے بناوی اور چوتھی روایت میں البتہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يتخلفون عن جمع اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے جو جمعہ کی نماز سے پیچھے رہ گئے فرمایا کہ مجھے میرا یاد ہوا کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا اور پھر میں جو لوگ نماز میں نہیں آئے جمعہ کی میں ان کے گھروں پہ جا کر کے ان کے آگ لگا دوں تو یہاں اس میں جمعہ کی نماز کا ہے اور کچھ پچھلی حدیثوں میں عام نماز ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں یہ بات ہوئی ہے تو اسی لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو میں تو جماعت ہے اس میں تو جمعہ کی نماز واجب اور وہ جماعت کے ساتھ ہی جمعہ کی نماز اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی وہ جماعت کے ساتھ ہوگی اسی لیے اس کا نام ج... اس نماز کا نام جمعہ آ رکھا جماعت ہے کیونکہ جماعت کے ساتھ ہی نماز ہوگی اکیلے نہیں تو اس لیے اگر کوئی جمعہ کی نماز کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے تو, تو یقیناً بہت برا کر رہا ہے قطعبت بن سعید و عصاق بن ابراہیم و سوید بن سعید و یعقوب الدورقی رقیق عن مروان الفزاری قال قطيبة حدثنا الفزارية نبايد الله بن الأسم قال حدثنا يزيد بن الأسم نبي هريرة قال أتى النبي صلى, صلى الله عليه وسلم رجل آما فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول, فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولدعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نام فقالف اجیب فقالف ادیب ابو حرض اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آدمی اندھے آدمی آئے اور انہوں نے عرض رسیہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو مجھے مسجد کے میں لے جا سکے اندھا آدمی تو کوئی پکڑ کر لے جانے والا کوئی آدمی ہے نہیں یہ مستقل نہیں ہے کبھی مل گیا لے چلے گا نہیں ہوا نہیں وہ. تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات کہہ کر کے اور یہ اجازت چاہی کہ آپ ان کو اس کی اجازت دے دیں کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کریں اندھے آدمی ہیں پکڑ کر کوئی لے والا نہیں ہے تب اس صورت میں وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں تو اجازت دے دیں آپ نے ان کو اجازت دے دی پھر جب وہ چلے گئے وہاں چلے وہاں سے تو آپ نے پھر بلایا ان کو اور بلا کر کے آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے سنتے ہو تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں مجھے اذان کی آواز سے سنائی دیتی آپ نے فرمایا تو عجیب اس کا مطلب یہ ہوا پھر تو تم کو نماز کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کے واسطے آنا ہی ہوگا یہ ہے مطلب اذان کی آواز آ رہی تو بھائی اس کا تو جواب دینا ہے اس کو تو قبول کرنا ہے قبول کرنے کا مطلب یہی یہ ہے کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ تو یہ واقعہ دیسی نے نکال لیا کہ نابینا جو ہیں عبداللہ بن ابن عمت تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے اجازت مانگی تھی لیکن شروع میں آپ نے اجازت دے دی پھر فوراً ہی ایسا لگتا ہے کہ وہی وہ آ گئی ہوگی اس کا ذکر حدیث میں تو نہیں ہے تو بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ نے جو مسئلہ بتلایا ہے وہ صحیح نہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ عذر بھی قبول نہیں ہوا تو اس سے اور زیادہ اہمیت معلوم ہوتی ہے نماز باجماعت پڑھنے کی حدثنا ابو بکر ابن ابو شریف کال حدسنا محمد ابن بسل آبدی کالہ حدسنیہ ابن ابی قال حدثنا عبد الملک ابن عمیرا نبی احبد قال قالہ عبد اللہ رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمسي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه ابو ابوالاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو جی مطلب یہ ہے کہ ہماری حالت کیا تھی جو دور تھا صحابہ کا فرماتے کہ نماز سے تو بس منافق وہ بھی منافق جس کا نفاق معلوم ہو لوگوں کو وہی نماز سے پیچھے رہتا تھا یا پھر ایسا مریض پہ جو دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے چل سکتا چلنے پر مجبور ہو یا پھر وہ ایسا بیمار آدمی وہ او مریض ان, ان, ان کان مریض یا پھر کوئی مریض مگر مریض بھی فرماتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلے تو بھی وہ نماز میں آتا تھا اور انہوں نے کہا کہ عبد بن مسعود نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ساری سنتوں کا سنت الدا کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی ساری باتیں جو ہیں آپ نے ہم کو بتلائیں اور ان ہدایت کی باتوں کے اندر مسجد میں اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بھی ہے جس میں اذان دی جا رہی ہے مطلب یہ کہ وہاں نماز ہوتی تو جس مسجد میں نماز ہوتی ہے اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ ہدایت کی باتوں میں سے ہے تو جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ ہدایت سے دور ہے جو, جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی تھی صحابہ کو فإن الله شرع لنبيكم سنن يهدى وإنهن من سنن يهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتقل في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المسائد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويهط عنه بها سيئة وہ لق العتنا تخلق انہا اللہ منافق المعلوم الفاق وبد بن مسعد رضی اللہ سے روایت ہے جس آدمی کو اس بات کی خواہش ہو کہ کل اللہ سبحانہ ال تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پہنچے کہ وہ مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر کے اللہ کے سامنے جس کو کل کو پیش ہونے, پیش ہونے کی خواہش ہے اس کو چاہیے کہ ان نمازوں کی حفاظت کرے کہ جن نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے اور بلایا جاتا ہے فرض نماز کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے راستے مشروع کر دیے اور یہ نمازیں جو ہیں فرض نمازیں جماعت کے ساتھ یہ اسی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں تو اگر تم لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو گے جس طرح سے یہ آدمی جو ہے حاضر متخلف کسی کا ذکر ہوگا اس, اس نامنیس میں ہے کہ جیسے یہ آدمی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے اگر تم بھی اس طرح اپنے گھر میں نماز پڑھو گے تو تم نے اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اور اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو پھر تم گمراہ ہو گئے اور کوئی آدمی کہ جس نے پاکی حاصل کی اور اچھی طرح سے پاک ہوا پھر مطلب یہ کہ وضو اچھی طرح کی پھر جو ہے وہ مسجد کی طرف ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف وہ چلے گا اللہ سبحان و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں جو اس نے اٹھایا ایک نیکی لکھیں گے اور اس قدم کے صدقے میں اس کا ایک درجہ بلند کریں گے اور اس کے سبب سے اس کی ایک برائی کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے دور کر دیں گے اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو میں کہ اس نماز سے جماعت کی تو صرف وہی منافق پیچھے رہتا تھا کہ جس کا نفاق سب لوگوں کو پتا ہو بات تو یہ ہوتی تھی کہ آدمی نماز میں اس طرح سے آتا تھا کہ دو آدمیوں کے بیچ میں وہ سہارا لیے ہوئے ہے اور اس کو لے جا کر کے دو آدمیوں نے سب کے اندر کھڑا کر دیا اس طرح سے صحابہ نماز پڑھنے کو آتے تھے تو ازر کوئی نہیں سوائے مناسب آدمی تھے اسی لیے عجیب بات ہے کہ بعض بزرگوں کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ جب مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھے جاتے تھے جتنا ایک عام نارمل جتنا قدم ان کا اٹھتا ہے اس کو بھی اور ساتھ کر دیتے تھے وجہ اس کی یہی تھی کہ جب یہ لکھا بالکل لکھت وطن حق ہر قدم پر جو ہے نیکی لکھی جائے گی درجہ بڑھے گا برائی گھٹے گی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا اور قدم اٹھانا ہمارے اختیار میں ہے تو لہذا ہم قدم چھوٹے کیوں نہ کرتے ہیں تاکہ قدموں کی تعداد جو ہے کاؤنٹنگ بڑھ جائے گی تو ہماری اتنی نیکیاں ہم, ہم کو ملیں گی اتنے درجے بلنگ, بلند ہوں گے اور اتنی ہماری برائیاں گھٹیں گی یہ ان لوگوں کا حال ہے جو دراصل اچھائیوں کے طلبگار ہوتے ہیں اچھائیوں کے جو طلبگار ہیں وہ خود ہی ان کا دماغ تجویز کر لے گا کس راستے سے ہم کو اچھائی مل سکتی ہے اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں تمہاری بلا سے اچھائی ملے, ملے ملے نہیں ملے نہیں ملے تو ہم کو کیا اس کی فکر ہے اسی واسطے ہمارا دماغ کوئی ایسی بات سوچتا بھی نہیں یہاں hmm? ہر جگہ کہے گی حکم ہے اس لیے کہ ہم اگر دودھ لینے کے واسطے پانچ مل جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر کے تو پھر نماز کیا اس سے بھی کم ہو گئی حد دسنا ابن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان ہوا ابن اوئینہ عن عمر بن سعيد عن أشعص بن أبي الشعساء المحالبي عن أبي قال سمعته أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأزان فقال أما هذا فقد عصاب القاسم أشعص بن أبي الشعساء اپنے والد سے ابو شاہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد سے اذان ہونے کے بعد نکل کے جا رہا تھا تو انہوں نے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شخص نے ابو القاسم کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کنیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے بعد نکل کے گیا کیونکہ اوپر سے یہ مسئلہ آیا تھا کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اسے نماز کے لیے مسجد میں آنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ نماز مسجد میں نہ پڑھے کہیں اور پڑھے اس لیے یہ حدیث لائیں ہیں دوسری حدیث بھی اسی مضمون کی ہے اور وہ روی اس کے دوسرے ہیں حضرت حدثنا اس ابن ابراہیم قال اخبر المغیر ابن سلم المزوبی قال اخبر عبد الواحد و ابن زیاد قال حدثنا عثمان ابن قال کالہ عبد عبدالرحمن ابن ابی عمرہ قال دخل عثمان بن عفان المسد، باد فقعد فقال فقات ابن عقی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلح العشاء فی جماعت یہ دوسری حدیث ہے تو ابو ریہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو یہ ہے کہ مسجد ازان کے بعد نکلا تو فرمایا کہ ابو القاسم کے نا کی اسی لیے فقہ کہتے ہیں کہ اذان کے بعد کوئی عذر شرعی نہ ہو تو مسجد سے باہر نکلنا وہ جائز نہیں کہتے تو جب اذان ہو گئی تو اذان ہوئی ہے نماز کے واسطے لوگوں کو باہر سے مسجد میں آنا چاہیے نہیں ہے کہ مسجد میں جو ہے وہی باہر چلا جائے ہاں ازر شرع ہو مثلاً استنجا کے لیے واش روم کے لیے باہر جانا ہے یا کوئی اور ایسی ایمرجنسی ہو کہ وہ جس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا ہے پھر اس کو آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو الگ بات ہے بغیر عذر کے نہیں جانا چاہیے تو اس حدیث میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ابو عبد اب عبدالرحمان ابی عمرہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان مسجد میں موری کی نماز کے بعد آئے تشریف لائے یعنی مغرف نماز پڑھ کے تشریف لے گا تو پھر واپس آئے تو تنہا بیٹھے رہے مسجد میں میں بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا فرمانے لگے کہ بھتیجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے ایسا جیسے آدھی رات قیام کیا ہے اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے ایسا جیسے آدھی بقیہ رات کا حصہ جو ہے اس نے نماز پڑھی ہے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جو پڑھ لے وہ ایسا سمجھا جائے کہ جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے اس کے یہ مان نہیں کہ بس اب تعجب پڑنے کی ضرورت نہیں تو ایسا ہے جیسے پران حکیم میں شب قدر جو ہے وہ ہزار مہینوں کی سے افضل ہے تو اس کا یہ ماننا کہ ایک رات جو ہے عبادت کر لو اور اس کے بعد چھٹی ہو گئی ساری عمر بلکہ فضیلت بترانا ہے ورنہ جس وقت عبادت کے جو اوقات ہیں اس میں عبادت کرنی ہوگی اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ ایسا ہوا جیسے ساری رات عبادت کر لی مگر تحجد اپنی جگہ پر ہے اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے اس کو اس کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے اہمیت معلوم ہوئی کہ عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے اہمیت معلوم ہو گئی اس فضیلت کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اولا اور آخر جب جماعت کے ساتھ نماز میں ہوا تو اللہ تعالی کی رحمت اور مہربانی سے ہے کہ سمجھا جائے گا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ حدثنا نصر بن علی الجهضمي قال حدثنا بشر یعنی ابن مفضل عن خالد عن انس بن سديد قال سمعت جن جندب بن جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الصبح وهو في ذمه الله فلاح البن ذمتی عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا سو اللہ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ فجر کی نماز کو چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا کہ جب اللہ کے ذمہ اور اللہ کا مطالبہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تو اللہ اپنے مطالبے میں اس کو پکڑے گا اور اس کو جاننے میں جھونک دے گا اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے دوسری حدیث بھی اسی مضمون کی ہے مگر اس کے راوی ہیں انس ابن سیرین اور وہ وہری سے جو ہے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ مضمون یہی ہے حد ہر مرت البن تجیبی قال اخبر ابن واحب قال اخبر یونس عن ابن ان محمود ابن ربیع الصاری حد ان عثمان بن مالك وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شيد بطلا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد انكرت بصري وانا اصلي قومي واذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم استطيع ان اتي مسرهم اصلي لهم ووددت انك يا رسول الله تاتي فتصلي في مصلى اتخذ مصلى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعف ان شاء الله قال عدوان فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق هنا ارتفع النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فازنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتك قال فازرت الى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فظل ركاتين ثم سلما قال وحبسناه على خزير صنعناه له قال فساب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال زبوا عدد فقال قائل منهم أين مالكم من الدخشا فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول ذلك إلا ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجل الله قال قالوا الله ورسوله عالم قال قال قال فقال رسول قال ابن ثم سالت ابن محمد حیث یہ بھی صحابی ہیں محمود بن ربی بھی کہتے ہیں کہ اودبان اب مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں ہیں انصار میں سے جو بدر کے قصبے میں شریک ہوئے ہیں تو بڑے اونچے درجے کے صحابی ہو گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کے یا رسول اللہ میری بینائی جو ہے وہ مطلب کام نہیں کرتی صحیح مجھے نظر نہیں آتا اور میں اپنے برادری کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں جب بارش ہوتی ہے تو وہ وادی جو ہے ویلی جو میرے اور لوگوں کے درمیان میں ہے وہ پھر بہ جاتی ہے اس میں بہتی آ جاتی ہے اس ویلی کو پار کرنا مشکل ہو جاتا میں میرے لیے ممکن نہیں رہتا میں نہیں آ سکتا کہ ان کی مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں آؤں اور انہیں نماز پڑھاؤں کیونکہ بیچ میں جو ویلی ہے وہ پانی سے بھر جاتی ہے بارش ہونے سے تو اس لیے یار رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرا جو مسلح ہے تو اس میں آپ نماز پڑھ لیں تو برکت ہو جائے گی اس جگہ میں میں بھی اس میں پھر نماز پڑھ لیا کروں گا جس وقت کہ میں مسجد جو محلے کی مسجد ہے وہاں نہ جا سکوں تو عطبان ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ایسا کر دوں گا پھر رتبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے جب دن اونچا ہو گیا تھا مطلب یہ ہے کہ دن اچھا خاصا روشن ہو گیا تو آپ لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر گھر میں تشریف لانے کی اجازت مانگی تو میں نے اجازت دے دی جی آپ بیٹھے نہیں یہاں تک کہ گھر میں آپ اندر تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا تم کہاں چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں تو عثمان اپنے مالک کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک کونے میں اشارہ کر دیا کہ وہاں آپ نماز پڑھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تکبیر کہی ہم نے ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ نے دو رکعت پڑھی پھر نماز پڑھا سلام پھیر دیا تو اس کے بعد یہ ادبان اپنے مالک کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس کے بعد روک لیا ایک کھانا ہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا جس کو خزیر کہتے ہیں تو اس کھانے کے لیے ہم نے آپ کو روک لیا خزیر ایک کھانا ہوتا ہے جو اس کے بارے میں یہ ہے کہ باریک آٹا جیسے میدہ ہوتا ہے ویسا آٹا اس کو جشی سا بھی سا اسی وہ کہتے ہیں اور اس میں کھجور یا گوشت ڈال کر کے پکا لیتے ہیں وہ تیار کیا ہوا تھا تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا راوی کہتے ہیں کہ محلے کے بہت سے لوگ جو ہے اکٹھے ہو گئے اور کافی تعداد میں لوگ گھر کے اندر آ گئے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ مالک ابن دکشن کہاں ہے یعنی مطلب یہ کہ سب لوگ محلے کے اکٹھے ہیں مالک ابن دکشن جو ہے اس موقع پر قائب تو ان میں سے بعد نے کہا وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا اس بات سے نہیں ہے نظر آ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اس کے جس نے لہ اللہ کہا اور ایسا کہنے میں اس کی منشا جو ہے صرف اللہ کی رضا ہو تو اس صورت میں اس کو تم مناسب کیسے کہتے ہو مطلب یہ ہے تو راوی کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کو رسول ہی کو خود زیادہ پتا ہے بارہ ہم نے تو ایک اپنے انداز سے کہا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما رہے ہیں کہ نہیں منافق نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چہرے مبارک کو اور آپ کی نسی جو ہمدردی تھی منافقین کے لیے اس کو دیکھا پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے جہنم کی آگ پر اس شخص کو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا وہ متلاشی ہوا ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے حسین ابن محمد انصاری سے جو قبیلا بنو سالم کے سرداروں میں کے ایک سردار ہیں ان سے میں نے محمود ابن ربی کے حدیث کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی کہاں یہ حدیث ہے ضرورت اس کی تصدیق کرانے کی یہ پیش آئی کہ یہ حدیث کا یہ حصہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی تو یہ کیا آپ نے فرمایا تھا یہ بات تو اس کی تصدیق دوسرے, دوسرے نے کر دی کہ ہاں یہ بے شک حدیث صحیح ہے آپ نے ایسے ہی فرمایا تھا مگر اس سے کوئی شبہ میں نہ پڑا جائے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ جب اللہ کی خاطر پڑھے گا تو وہ مومن ہو گیا تو مومن ہو گیا تو اس کو جہنم اس کا ٹھکانہ تو نہیں رہا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا اب رہ گئی بات یہ کہ لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ کے لیے تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں اس سے متعلق کچھ اعمال ہیں وہ جب کرے گا جب یہ تب اس صورت میں اس کا یہ کہنا بھی صحیح ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کیونکہ اس نے اس کے مطابق عمل کیا تو جہنم میں بالکل نہیں جائے گا لیکن اگر اس کے خلاف کوئی عمل ایسا ہے کہ جو اس کو جہنم میں لے جانے والا ہو تو صرف پاک صاف کرنے کے لیے اس کو جہنم میں لے جائیں گے ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص واقعی اتنا معذور ہو کہ مسجد تک نہ پہنچ سکے جیسے سیلاب وغیرہ آ جائے یا بہت بڑا خطرہ ایسا ہو کہ مسجد تک نہ جا سکے تو اس صورت میں گھر کے اندر جو جگہ بنا رکھی ہو اس میں نماز پڑھ لینا درست ہوگا نمبر ایک نمبر دو یہ گھر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی جگہ جو ہیں وہ خاص کر لینی چاہیے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی اور تیسری بات یہ کہ لوگوں کی اتنی... کیا... یوں کہ تسلی کے واسطے آ... خوش اخلاقی کا تقاضا یہی ہے کہ لوگوں کی اگر فرمائشیں ہوں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں تو جانا اور ان کے یہاں کھانا کھانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے کیونکہ اس سے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں ایسا کرنا درست ہے بشرطح کہ کوئی اور رکاوٹیں نہ ہوں تو بات الگ ہے ورنہ تو یہ کہ عام حالات میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ ان کی خاطر توازو کرنا اور خاطر تواز قبول کرنا یہ سب باتیں صحابہ میں اللہ اللہ سننے سے ثابت ہیں محمد بن رافع وعبد بن حمید لا امان عبد الرزاق قال قلعہ کالا اخبر قال حدس محمود ابن ربیان بن مالک قال رسول اللہ, اللہ وساک الحدیث ابن بن سن او سن وزادت في الحدیث قال محمود فحدثت بهذا الحدیث نفراً فيهم ابو ایوب الانصاری قال ما اظن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ما قلتا قال فحلفتو عن ان رجعتو الى عطبان ان اصلہو قال فرجعتو الی فوجدتو شیخاً کبیراً قد ذاب بسر وہو امام قومی فجلستو الى جنبی فسالتو عن هذا الحدیث فحدثنی کما حدثنی اول مرت تو حدیث وہی ہے جو ابی گذری ہے اور یہ محمود ابن ربی عطبان ابن مالکی سے روایت کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں محمود البن ربی کہ میں نے یہ حدیث صحابہ کے ایک جماعت سے میں نے اس حدیث کو بیان کیا جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں انہوں نے فرمایا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہوگا جیسا تو نے کہا یعنی وہی بات کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جانم کی آگ اس پر حرام ہے یا آپ نے ایسی بات فرماتی ہو لوگوں کو تو اس سے بڑی سہولت مل جائے گی تو اب یہ جو محمود البین ربی کہتے ہیں کہ میں نے پھر قسم کھائی کہ میں اطبان کے پاس پھر جاؤں گا پوچھنے کے واسطے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا ان کے پاس اطبان ابن مالک کے تو اس وقت بہت پوڑے ہو گئے تھے اور بالکل آنکھیں ان کی چلی گئی تھیں اور وہ اپنی قوم کے امام بھی تھے میں ان کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا میں نے اس حدیج کے بارے میں ان سے پوچھا انہوں نے مجھے وہ حدیث سنائی جس طرح پہلی مرتبہ سنائی تھی تو اس لیے بات پکی ہو گئی اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ صحابہ میں حدیثوں کے بارے میں کتنا اہتمام تھا کہ اگر ذرا بھی کوئی شک اور شبہ والی بات پیدا ہو جائے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہیں ہے تو اس کی تحقیق کے بارے میں کس طرح سے صحابی ایک دوسرے صحابی کے پاس جاتے اور پریشانیاں اٹھاتے مگر حدیث کو جو ہے وہ ہاں حاق بن ابراہیم کال اخبر بن مالک رسول اللہ قصہ وساک الحدیث علاق اللہ بنا رقاتین وہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم علاشی سنا حدیث کوئی اس میں ایک اضافہ جو ہے وہ یہ ہے کہ محمود بن ربی کہتے ہیں کہ مجھے خوب معلوم ہے وہ کلی جو رسول اللہ, اللہ وسلم نے ہمارے محلے کے ڈول میں آپ نے کلّی فرمائی تھی کہ وہ ڈول میں پانی آیا آپ نے اس میں اپنے منہ کا پانی اس میں ڈال دیا تو برکت کے واسطے پھر وہ ڈول کا پانی جو ہے وہ اسی کنویں میں ڈالا گیا تو اس سے وہ پورا پانی متبرک ہو گیا ابن مالک عبد اللہ فلحانہ نصیبی مالک انجت ملیکا دعت رسول ثم قال سمان صرف انا مالک کہتے ہیں کہ ان کی دادی جن کا نام ملکہ ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا جو میری دادی نے آپ کے لیے تیار کیا تھا آپ تو سیف لایا آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں یہ نفر نماز ہوگی مطلب یہ کہ بطور برکت کے تبر رکھ کہ یہاں میں نماز پڑھ لوں تمہارے گھر میں انصب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک چتائی جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ چٹائی لے کر آیا بچھانے کے لیے جو کسرت کے ساتھ بچھانے کی وجہ سے زیادہ مدت تک بھی آپ کے پیچھے جو ہے اور ایک یتیم لڑکا بھی تھا میں نے اور اس نے آپ کے پیچھے ایک صف بنائی اور بوڑھیا جو تھیں یعنی دادی وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دو رکعتیں پڑھیں پھر آپ واپس تشریف لے گئے تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن جو فقہ کہتے ہیں وہ یہی کہ اس کے لیے تداہی نہ ہو یعنی اعلان کر کے لوگوں کو بلانا آؤ بھائی آؤ بھائی نماز پڑھیں گے یہ, یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کہ جو نماز پڑھنے والے نماز پڑھے جو موجود ہیں وہ اگر اس کے ساتھ جڑ جائیں نفل نماز میں اور جماعت ہو جائے کوئی غلط نہیں لیکن دعوت دے کر بلانا وہ غلط ہے اس لیے کہ بلانا فرض نماز کے لیے تو ہے اذان اسی لیے رکھی گئی نفل نماز کے لیے نہیں سنا صحیح بانگن فروخ ہوا اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے بھی کہا بلکہ لڑکوں کے پیچھے نماز پڑھیں گی اس لیے کہ ان کے پردے کا یہی تقاضہ ہے کہ وہ سب سے پیچھے آگے نہ ہو تو صاحب حدیث سے معلوم ہے کہ پیچھے کھڑی ہوئی لیکن اب مشکل یہی ہے کہ حدیث یہ تو جانتے نہیں یا مانتے نہیں اس واسطے جو ہے اب ایسے ایسے مشردی نہیں کھڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں صاحب برابری ہونی چاہیے مردوں میں اور عورتوں میں لہٰذا مردوں کے افسانہ بشانہ جو عورتیں کھڑی ہوں اب اسی طرح سے ابھی ترکی کی حکومت یا تو یہ کہ مذہب کے معاملات سے الگ سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ یعنی ایسی حکومت ہے جس کو سیکولر اسٹیٹ کہا جائے مذہبی نہیں ہے اور جہاں ضرورت پڑے تو وہاں مذہب میں دخل دے دیں حکم دے دیا کہ مسجدوں میں کہ عورتیں مردوں کے برابر آ کے کھڑے ہوں بھائی تم کو کہا کہ ایسا حکم دینے کا یہ بڑی مصیبت ہے وہ دسنا شیبان ابن فروخ الربی اس سے تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ چٹائی پر نماز پڑھنا درست ہے ان لوگوں کا خیال غلط ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سجدہ تو مٹی کے اوپر ہی ہونا چاہیے اسی لیے مٹی جو ہے وہ چاہے اگر کارپٹ کے اوپر میں نماز پڑھ رہے ہو تو مٹی باقاعدہ لا کر کے سجدے کی جگہ رکھتے ہیں با صاف ہے کہ چٹائی پر اپ نے نماز پڑھی ہے تو کارپیٹ یا چٹائی پر یا کپڑے پر کسی بھی چیز پر نماز پڑھنا درست ہے واذکرنا شیبان عن بن فروخ ابو الربيع قال احمد قال عبد والس قالا شیبان حدثنا عبد والس عن ابي طيا عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاه وهو في بيتنا قال فيامر بالبساط الذي تحته فيتنس ثم ينذه ثم يؤم رسول اللہ, رسول اللہ, اللہ خلفان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اخلاق والے تھے لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے اچھے اخلاق تھے آپ کی یہ حالت تھی کہ نماز کا وقت ہوتا آپ ہمارے گھر میں ہوتے تو آپ حکم دیتے کہ جو وہ جو بچھونا جو آپ کے نیچے ہے وہ اس کے لیے حکم دیتے بھائی اس کو صاف کر دو فیک نہیں سو اس کو جھاس دیتے ہیں پھر اس کو صاف کر کے آپ اس پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے اور آپ ہم کو نماز پڑھا دیا کرتے تھے اور وہ جو بچھونا ہوتا تھا وہ کھجور کی پتیوں کا تھا تو کھجور کی پتیوں کی چٹائی اسی پر آپ نماز پڑھا دیا کرتے تھے کوئی معلوم یہ ہوا کہ جیسے بڑپن ہوتا ہے وہ بات نہیں جو معمولی چٹائی کی کھجور کی چٹائی ہے میلی کو چیلی ہے آپ کے ساتھ کی کہ یہ حال تھا کہ آپ اسی پر کھڑے ہوتے صاف کرتے ہیں اور اس پر نماز رہا دیا کرتے تھے وحدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا حاش بن القاسم قال حدثنا سلیمان انسابت اننسن قال دخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا وهو وما ہوا الا انا وامی وامو حرام خالتی قال قوم فلا اصلی بکم في غير وقته صلاة فصلى بناك فقال رجل لسابت أين جعل أنسنا منه قال جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير عن خير الدنيا من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك خويد ادعو الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أخصر ما له وولده وبارك له فيه حضرت انس رضی اللہ عنہ عی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے جب کہ اس وقت صرف میں تھا میری والدہ تھیں اور ام حرام جو میری خالہ ہیں وہ تھیں آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا میں نماز پڑھاؤں جو نماز کا وقت نہیں تھا مطلب نماز کا وقت نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی جو نماز جماعت کا وقت ہے وہ نہیں تھا تو پرانا نماز پڑھوں مطلب ہوا کہ نفل نماز ہے چنانچہ آپ نے ہم کو نماز پڑھائی تو اس وقت جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے دوسرا کسی اور موقع پر آپ تشریف لائے تھے کیونکہ یہاں دادی کا ذکر نہیں اور یہ تیسرا یتیم جو بچہ تھا اس کا بھی ذکر نہیں ہے تو کہتے ہیں بس میں تھا میری والدہ تھی ام حرام میری خالہ تھی تو اس وقت سے جو ثابت جو انس سے روایت کرتے ہیں ان سے ایک آدمی نے یہ پوچھا کہ انس رضی اللہ عنہ کہاں کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے کہا کہ وہ دائیں طرف کھڑے ہوئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جب صرف ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی جو ہے وہ دائیں کھڑے ہوگا اگرچہ عورتیں بھی ہوں تو عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک گھر کا ہی آدمی کیوں نہ ہو لیکن وہ لڑکا یا مرد اور عورتیں مل کر کھڑی ہو جائیں پیچھے یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ مرد یا لڑکا جو بھی ہے وہ دائیں کھڑا ہوگا عورتیں پیچھے کڑی ہوں گی پھر آپ ہمارے گھر والوں کے واسطے آپ نے خیر کی دعا فرمائی دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر کے واسطے آپ نے دعا فرمائی نماز پڑھ کے اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھ کے دعا مانگنا بھی سنت سے ثابت پھر میری والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا بہت سا غلام ہے مطلب کون انس کو کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ آپ کا خادم ہے تو اللہ سے اس کے لیے دعا فرمائی ہے تو انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہر طرح کے خیر کی دعا فرمائی اور آخر دعا جو آپ نے میرے لیے فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ اس کے مال میں کسرت اس کے مال کو میں کسرت دے زیادتی دے اور اس کی اولاد میں زیادتی دے اور اس میں برکت عطا فرمائے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے ہیں حضرت انس سو سال سے اوپر ان کی عمر ہوئی ہے اور اولاد بھی خوب ہوئی خوب ماشاء اللہ خاندان خوب پھیل گیا تو یہ آپ کی دعاؤں کی برکت تھی اور مال بھی ہوگا تو یہ آپ نے دعا فرمائی اس سے آپ کا انداز معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا تو یہ کہ یہ جو تھے حضرت انس آپ کے خادم تھے تو اس خدمت کے سلے میں آپ ان کے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے یہ بات اس سے معلوم ہوئی حد وحدثنا عبید اللہ ابن معاذ قال حد ابی قال حد ثنا شوبان عبد اللہ ابن مختار سنیا موسا ابن انسن حد عن ابن, ان ان اللہ اللہ عن عن ابن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کی والدہ کو یا خالہ کا لفظ انہوں نے کہا ہوگا راوی کو اس میں شروعہ ہے کہ چونکہ پچھلے حدیثوں میں وہ عمی و, و ام حرام خالتی تو روایتیں اس, اس کے لحاظ سے تین طرح ہو ہیں نصب الماڑی کی ایک میں صرف والدہ کا ذکر ہے اور ایک میں والدہ اور خالہ دونوں کا ذکر ہے اور اس میں والدہ یا خالہ کا ذکر ہے تو نیچے کا راوی جو ہیں ان کو صبح ہو رہا ہے کہ انصب نے مالک نے صرف ام کہا تھا یا ام او خالہ کہا تھا یا ام و خالہ کہا تھا تو یہ تینوں روایتوں میں فرق حاصل یہ ہے کہ آپ نے انصب نے مالک کو اور ان کی والدہ یا خالہ کو نماز پڑھائی ان کے گھر پر تو آپ نے مجھے تو اپنے دانی طرف کھڑا کیا اور جو عورت تھی مطلب یہ ہے کہ چاہے ان کے والدہ ہوں یا خالہ ان کو ہمارے پیچھے تو یہ ترتیب صفوں کی نماز میں سامنے آ گئی جبکہ ابن مالک جو ہیں بچے بھی بچے ہیں نو عمر لیکن اس کے باوجود عورتوں کو پیچھے ہی رکھا یہ نہیں ہوا کہ بچے کو کہہ دیا کہ تو بھی عورتوں کے صف میں جا کے کھڑا ہو جا ان کو اپنے ساتھ ملایا اور اگر ایک سے زیادہ ہوتے مرد اور ایک لڑکا تو آپ پیچھے کھڑا کرتے اور ان کے پیچھے عورتیں یہی ترتیب ہے جو عام طور پر مسجدوں میں پہلے سے چلی آتی ہے کسی گھڑی بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے یہ سب بندی اب جو لوگ جن کے سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن شریف میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے تو قرآن حدیث میں تو ہے مگر جن کو تعلیم الاسلام بیٹھ سے دور تک پڑھنے کی توفیق نہ ہو أو حديث حديث موجود هي الحمد لله <تصفيق> حدثنا ابو حدیث کی بات کریں تو کیسے ہوگا حدیثوں میں سب کچھ موجود ہے الحمد للہ ابو بکر ابن صحیح کال حد عن ابن قلعہ بن ابن قال کال حد زوج منبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول اللہ ورباس میمون ربی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں تو ان سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے میں آپ کے برابر میں ہوتی تھی یعنی آرام کرتی ہوتی تھی اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کے بدن کا کپڑا مجھے چھولیا کرتا تھا جب آپ سجدے میں جاتے تو اتنے قریب چونکہ حجرے تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے ازواج درات کے تو حضرت محمونہ کے حجرے میں جب آپ جس رات میں قیام کرتے تھے تو نماز پڑھتے اور یہ لیٹیں بھی ہوتی تھی تو آپ کا کپڑا ان کے, ان کے اوپر آجاتا تھا سجدے کرتے وقت میں اور ایک تو یہ بات ہوئی اور دوسرے کہ آپ خمرہ چٹائی جو ہے اس پر نماز پڑھتے تھے دو باتیں ہو گئی ایک تو یہ کہ چٹائی پر نماز پڑھنا کوئی حلق کی بات نہیں ہے یہ بات کہ زمین پر ہی نماز ہو جیسے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا مٹی کے اوپر یہ اس کا اس قید کی اور پابندی کی کوئی سند نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے, کے بدن کو کپ, جب کپڑا لگنے سے یا آ, کپڑا ناپاک نہیں ہوا تو عورت کو ہاتھ لگانے سے کہاں سے کب, ہاتھ ناپاک ہو جائے گا یا وزو جو ہے ٹوٹ جائے گی تو <coughs> یہ جو یہ امام مسلم جو حدیث لا رہے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کا کپڑا کسی اس کی بیوی بی کو لگ جائے عورت کو ناپاک نہیں ہوتا نہ نماز پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ابراہیم عليه ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو ایک چٹائی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ اسی پر سجدہ کر رہے تھے تو یہ سجدہ کر رہے تھے کہ خاص طور پر یہ سیدھے بات کو لایا گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نماز جو ہے مٹی پر ہو اور جب مٹی پر نماز نہیں تو کم سے کم سجدہ تو مٹی پر ہونا چاہیے تو کھانچ آہ بڑا اہتمام کرتے ہیں اس کا یہ غلط ہے آپ تو چٹائی کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے اور سجدہ بھی آپ کا چٹائی پر ہو رہا تھا حد بکرو ابھی ابو قریب جمع نبی معاوی قال ابو بکر حدثنا ابو معاویہ ابی صلیم قال قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم الرجل في جماعت تزید على الرجول في جمات والا سلا طوف في صلاته في سوق بدعوم ويصينا ترى صلاته في سوق بدعوم ويصينا ترى ذلك وان احدهم اذا توضى فاغتسل بالوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه لا تنهزه الا الصلاه لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع, إلا رفع له بها دردة وحتى أنه بها خطية حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كان في الصلاة ويتحرصه والملائكز يصلون على أحدكم ما دام في مجرسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم اتب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه ابو حریر رضی اللہ نسل تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کی نماز جماعت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے مقابلے میں یا اپنی وسلاطی فی سوخی کا مطلب اپنی دکان میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں بیس uh, زیادہ درجے بڑھ کر ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو بیس سے اوپر تیئیس ہوگی پچیس ہوگا ستائیس ہوگا یہ اتنے درجے بڑھ کر کے وہ نماز کا ثواب ہوگا جو اکیلے گھر کے اندر پڑی اپنی دکان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی یا اسی طرح سے اپنے کسی بھی ایسی جگہ جہاں تنہا تا نماز, نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں جماعت کے ساتھ شرکت ہو جائے تو نماز تو ہر جگہ ہو جائے گی پرست پودا ہو جائے گا مگر اس کتنی اچھی بات ہے کہ کئی گنا بڑھ کر اس کا سوا مل رہا ہے کہ نماز کا اور یہ اس واسطے ہے کہ اس کی وجہ بتلا دی کہ درجہ کیوں بڑھ رہے ہیں تو میں یہ اس واسطے ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وزو کرتا اور اچھی طرح وضو کرتا اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق یعنی کہ چھپا چھپی کرے اور اپنا بھاگ لیے بلکہ جب وزو ایک عبادت ہے عبادت کو عبادت کی طرح کیا جائے تو اچھی طرح وزو کیے پھر مسجد آیا اور مسجد میں اس کو لجانے کے لیے کوئی غرض اس کی جانے کی نہیں سوائے نماز کے تو نماز کے سوا کوئی اس کا مقصد نہیں ہے لا علید اللہ صلاح فرمایا کہ پھر جو قدم بھی اٹھائے گا اس, سے اس ایک قدم کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بڑھے گا اور اس ایک قدم کی وجہ سے اس کی ایک خطا جو ہے وہ اس سے معاف ہوگی یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے پھر جب مسجد میں داخل ہو جائے گا تو وہ نماز میں ہی اس کو شمار کیا جائے گا جب تک کہ نماز ہی اس کو روکے ہوئے ہے یعنی کا مطلب نماز کی وجہ سے مسجد میں روکے ہوئے ہیں کوئی اور غلط نہیں یعنی کسی سے ملاقات کے لیے وہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں صاحب وہ صاحب آئیں گے تو یہ مل گے یہ نہیں ہے یا کوئی اور میٹنگ ویٹنگ کرنی ہے وہ الگ چیز ہے نماز ہی کی وجہ سے مسجد میں روکے ہوئے ہیں تو جتنی دیر روکے رہیں گے سمجھا جائے گا کہ یہ نمازی کے اندر ہے تو اس کو ثواب برابر مل تو یہ سارے ثواب مل کر کے تو حقیقت یہ ہے کہ بیس سے بھی اوپر درج ثواب ہو جائیں گا یہ ہے فائدہ جماعت کے ساتھ نماز کا اور جماعت کے ساتھ نماز کے اور بھی فائدے یہ تو نہیں کہ اتنا ہی ہے اور سر فرما کہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک کہ یہ اپنی اسی جگہ میں ہے جس میں اس نے نماز پڑھی تھی وہیں بیٹھا ہوا کیوں بیٹھا ہوا تاکہ وہاں جب بیٹھے گا نماز کی جگہ میں تو کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد کر رہا ہوگا یہ نہیں کہ فوراً اٹھ کے لوگوں سے باتوں میں لگ گیا جب اپنی جگہ بیٹھا ہے اس کے معنی یہ ہوگا کہ وہاں کچھ اللہ کی یاد کرنے ذکر شکل میں لگا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیا دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما دے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس پر مہربانی فرما دے اس کی توبہ قبول کر لے اور یہ فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ اس مسجد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور یہ جب تک کہ حدس نہ ہو اس کو تو حدس نہ ہو کا مطلب کیا ہے وہ تو آگے آ رہا ہے حدیث میں لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے کے معنی یہی ہے کہ وہاں اپنے عمل سے کسی کو آ, پریشان کرنا یہاں تک کہ اگر قرآن شریف بھی پڑھنا ہے تو یہ نہ ہو کہ دوسرے آدمی کے کام میں ذکر میں شکل میں عبادت میں نماز میں سونے میں جو مسافر ہے برفرد وہ سو رہا ہے مسافر کسی طرح کی تکلیف دوسرے کو نہیں پہنچے اس وقت تک یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو استعمال ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تو ہمیں ساتوں خون معاف ہو گئے اب جس کو ہم ستائیں جس کو چاہے وہ پریشان کریں جس کو چاہے لڑیں جھگڑیں کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھے یہ غلط ہے مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے ہمارا یہ اور کسی اور کا نہیں لہذا ہر شخص کو وہاں ادب کے ساتھ رہنا چاہیے تو حدف سے جہاں تک تعلق اس لیے میں یہاں اس کا مطلب نہیں بترا رہا ہوں صاحب حد ابن ابی عمر کالا حدنا سفیانہ نیوب سختی آن سیرین آن قالا قالا رسول على ما مکانۃ مضمون تو وہی ہے الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے آدمی پر صلات بھیجتے ہیں یعنی دعائیں مانگتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے اور دعائیں ان کی کیا ہوتی ہیں کہ اللہ اس کی بخش فرما دیں مغفرت کر دیں اللہ اس پر مہربانی فرما دیں جب تک کہ وہ حدث نہ کرے اور تم میں سے وہ آدمی اس وقت تک نمازی کے اندر اس کا شمار ہوتا رہے گا جب تک نمازی کے ویسے ماروکھا بیٹھا ہے ابھی بھی حدف کا مطلب نہیں آیا اس کے بعد والی حدیث میں حدست جس کو کہتے ہیں حد محمد بن حاتم امقال حدثنا بحث قال حدثنا عماد بن عن ثابت ان ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله قال لا يزال العبد في صلاه ما كان في مصلاه ينتظر السلام وتقول الملائكه اللهم وفله هو اللهم ارحمه حتى ينصرف او يحدث قلت ما يحدث قال يفسو او يضطط فيضطط ابو هريره رضي الله عنه روايته ان رسول الله صلى الله عليه بندہ جو ہے وہ اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے نماز کی جگہ پہ بیٹھا ہے نماز کا انتظار کر رہا ہے مطلب یہ کہ نماز پڑھ لی نماز پڑھ کے وہی بیٹھا ہوا کیوں بیٹھا دوسرے دوسری میں نماز پڑھ لیں گے یا یہ کہ نماز نہیں بھی پڑھی مسجد میں وقت سے پہلے ارادہ کر کے آیا کیوں آیا میں نماز پڑھ... نماز پڑھیں گے معلوم ہے کہ نماز میں ابھی دیر ہے تب بھی نماز میں پہلے سے پہنچ... مسجد میں پہلے سے پہنچ گئے اور وہاں بیٹھ کر کے ذکر و شغل میں تھی راوت میں تو نماز کے لیے آیا تھا جتنی دیر یہاں بیٹھا ہے تو یہ نمازی میں اس کا شمار ہے اور فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دیں اے اللہ اس پر مہربانی فرما یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے اٹھ جائے یا پر حدث کرے تو میں نے ابو حیرا کہتے ہیں میں نے اس رسل یا رسول اللہ ماحدی سو وہ حدث کرے گا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا کہ یا تو یقو او یدرس آسن یہی ہے کہ اس کی ہوا نکل جائے نیچے سے چاہے تو یفسو کا مطلب تو بغیر آواز کے ہوا نکلنا اور درخت یدر کو مطلب جو ہے آواز کے ساتھ نکلنا جس کو گوز مارنا کہتے ہیں تو یہ ہے مسجد میں یہ صورت کرنا بھی مخرو ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں صفائی و ستھرائی ہونی چاہیے یہاں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں تو فرشتوں کو ان باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے اس لیے مسجد کے اندر یہ سب کام نہیں ہونا چاہیے حضرت ابو رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مستقل لاہو کا مطلب کنٹینیو اس وقت تک نماز میں رہے گا جب تک کہ نماز ہی اس کو روکے ہوئے ہے کوئی چیز اس کو اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے نہیں روک رہی سوائے نماز سے یعنی نماز کا انتظار تو اس وقت تک وہ نماز میں رہے گی آگے بھی مضمون وہ اارہ جو تک آ چکا اور اب اس بعد یہ دوسرا دی عبد الله براد الاشری و ابو قال حدثنا ابو سامان عن ابي هرث عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممسا فابعدهم والذي ينتظر الصلاه حتى يسليه امام اعظم اجر من الذي يصليها ثم ينام وہ روایت فی روایتی ابھی قرئی جماعت ابو موسا شری رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نماز کے معاملے میں سب سے بڑے ادر والا کون ہے فرمایا وہ جس کو جو ان میں سب سے دور ہو یعنی نماز کے لیے دور سے چل کر آتا ہو یہ ہے جس کو لمبی مسافت طے کرنی پڑتی ہو مسجد میں آنے کے لیے اسی کا ثواب بھی سب سے بڑھ کر ہے اور جو شخص نماز کا انتظار کر رہا ہو یہاں تک کہ امام کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے اسی لیے تو انتظار کر رہا ہے فرمایا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جو اپنے نماز پڑھی سو گیا یعنی مطلب رات کی نماز یہ عیشہ کی نماز کے لیے بھی انتظار کرنا اگرچہ نیند کا وقت ہے مگر یہ کہ بھائی امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے ظاہر ہے کہ اس کا ثواب زیادہ بنی اس بت اس کے دیکھا کہ وقت ہو گیا بھائی نماز پڑھو چلو جلدی جا کے سو جاؤ جماعت ملے کہ نہ ملے تو نماز تو اس کی ہو گئی فلا ادا ہو گیا مگر جماعت کے ثواب سے تو محروم رہا اور ابو قریب کی ایک دوسرے روایت میں یہ ہے یعنی رابی جو بیچ میں کہ یہاں تک کہ وہ امام کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھے جماعت ان کا بھی اس میں کابین یحیاب رجل لا عالم رجل من المسجد العبر المسد لا وقان اللہ تخت و روختے اوہ سلا تو کال فقیر لہو اوکل کب ہوا رمبا کالا ماسمی انا منزل الادم المسجد مسجد اذا علی ممشاسوی اظہار فقال رسول اللہ سرمایہ اللہ خزار کا کل کیسے عجیب لوگ تھے اس زمانے میں آج آ جائیں تو کہیں پاگل ہے میاں لیکن یہ تھی ان صحابہ کی حالت یہ اوبئی بن کار سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا مجھے نہیں معلوم کہ کوئی آدمی مسجد سے اس سے بھی زیادہ دور رہتا ہو یہ مطلب یہ بہت دور رہتا تھا سے اور کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی اس کی مسجد میں ہر نماز میں موجود تو یہ کہتے ہیں اوبئی بن کہا کے اس سے کہا گیا یا راجی تو صبح ہی انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اس سے کہ بھائی تو کوئی گدھا کیوں نہیں خرید دیتا کہ جس سے سوار ہو کر کے اندھیرے میں یا گرمی میں مسجد آ جائے کرے پیدل چل کے آتا ہے بندہ خدا کے اندھیرے میں کہیں گر جائے پڑ جائے پھر گرمی کے موسم میں بھائی عرب کی گرمی تو سبھی کو پتا تو اگر کوئی سواری کا انتظام کر لے وہاں سب سے زیادہ سستی اونٹ لینا تو مہنگا ہے گھوڑا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے تو گدھا سستا ہوتا تھا گدھا خرید لے تاکہ اندھیرے میں یا گرمی میں آ جائے مسجد میں تو اس نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر جو ہے مسجد کے بالکل برابر میں ہو تم کہہ رہے سوار ہو کے آنے کو کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا چلنا جو ہے مسجد کی طرف وہ لکھا جائے اور میرا واپس ہونا جو ہے جب میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں واپس وہ بھی لکھا جائے تو میرے قدم جتنے اٹھے آتے جاتے یہ جو ہے میں چاہتا ہوں تو میں تو مسجد کے پڑوس میں بھی آ کے رہنا نہیں چاہتا تم کہتے تو سواری کا انتظام کر لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے سب چیزیں جمع کر لی جو تم نے چاہ جاتے آتے کے سارے قدم جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں. الرحيم. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاسمنا نبي وثماننا قبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئ والصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا فتوجعنا له وقال طولؤ يا فلان لو انك استريت حمالا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الارض قال اما والله ما احب ان بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى اديت النبي الله صلى الله وسلم فاخبرته قال فدعاه وقال له مثل ذلك وذكر له انه يرضو في اثريه الاجر فقال, فقال له النبي صلى الله وسلم ان لكما نخص مسئلہ چل رہا ہے مسجد میں آنے کا تو مسجد تک مسجد میں جب نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے تو ان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مسجد کے لیے چل کر آنا جو ہے اس کا بھی ثواب ہے تو یہ ہے حدیث اس مدون کی پہلے بھی آ چکی پچھلے ہفتے اور راوی ابئی ابن بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شخص انصار میں کے ان کا گھر مدینہ منورہ میں بہت دور تھا یعنی جو جن کے گھر دور تھے انہی گھروں میں ان کا دور کافی دور تھا جیسے آبادیاں ہوتی ہیں تو کنارے کے گھروں میں ان کا کوئی گھر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز چوٹتی نہیں تھی ہر نماز میں موجود تو ظاہر ہے کہ دور سے چل کر آنا کتنی پریشانی کی بات ہے تو یو ابن ہم کاف کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے رجوع کیا اور میں نے کہا کہ اے اگر تم ایک غذا خرید لیتے تو اس سے یہ ہوتا کہ گرمی سے بھی بچاؤ ہوتا اور زمین کے کیڑے مکوڑے جن سے رات کے اندھیرے میں سانپ ہے بچھو ہے تو اس سے بھی بچا ہو جاتا اب چل کر آتے ہو موری کی نماز کے لیے بھی آ رہے عیشا کی نماز کے لیے بھی آ رہے فجر کی نماز کے لیے اندھیرے آ رہے ظہر کی نماز کے لیے سب گرمی میں آ رہے تو پیدل چل کے آنے کے مقابلے میں اگر کوئی سواری کا انتظام کر لو تو وہ اچھا رہے گا وہ کہنے لگے کہ با خدا میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بالکل ملا ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے مجھے چل کر نہ آنا پڑے تو بڑی عجیب بات ہے اس کے معنی تو یہ ہو ہوگا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے اس کو سہولت کا مشورہ دیا جا رہا ہے اور وہ کہتا کہ میں تو آپ کے قریب بھی رہنے کو تیار نہیں ہوں تو بجائے تو عجیب لفظ ہے تو ابھی نے کہا کہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ عصلم کے پاس حاضر ہو کر میں نے اس بات کو بتلایا آپ نے اسے بلایا تو وہی بات اس نے کہی اور یہ بھی کہا کہ وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جو قدم بھی چل کر آتے ہیں اس پر انہیں اثر ملے تو نبی کریم فرمایا جس چیز کا تم خیال کرتے ہو وہی وہ تمہارے لیے ہے مطلب یہ کہ تم نے جب اگر حاصل کرنے کے لیے دور رہنا بھی پسند کیا ہوا ہے اور سواری بھی نہیں لینے کو تیار ہو تو اس پر اگر ملے گا لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ تکلیف اٹھانا جو ہے وہ اپنی طاقت سے زیادہ نہ ہو اپنے کو اتنا تکلیف میں ڈالنا کہ اس کی وجہ سے پھر دوسرے کام متاثر ہو جائیں دین کے وہ کوئی اچھی بات نہیں کیونکہ دین جو ہے وہ تکلیف میں ڈالنے کے واسطے نہیں آیا نہ انضر نہ علی گڑھ کو یہ تو دوسروں کا دین ہے کہ جتنی مشقت بال جان بوجھ کر بے ضرورت بھی اپنے اوپر اگر ڈالیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ اس سے ترقی ہو رہی ہے اسلام میں یہ بات نہیں ہے تو اسی واسطے دراصل اس سلسلے میں کوئی اصول نہیں بنایا جا سکتا اصول تو یہ ہے کہ آدمی جو تکلیف اس کو پہنچ رہی اسے برداشت کر رہا ہے اللہ کی خاطر یہ تو ہے اصول بات صحیح ہو گئی کتنی تکلیف اٹھائے یا کتنی تکلیف کو گوارا کرے اس کا کوئی اصول نہیں ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے موق... اے... اس بات پر موقوف ہے کہ یہ تو آدمی خود واقعی علم والا ہے اور وہ اس علم کی روشنی میں خود ہی فیصلہ کریں اور یا پھر کوئی تربیت دینے والا شیخ ہو تو پھر مسئلہ اس تک پہنچ جائے اور وہ جس چیز کی اجازت دے وہ کام کیا جائے جس چیز سے روکے وہ رک جائے وہاں بحث نہیں کرے گا یہ تو جائزہ اور نہ جائزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھ کر تربیت والے کون ہوں گے تو آپ اسی لیے جہاں آپ نے فرمایا کہ الدین و یسرن دین جو ہے وہ آسان چیز ہے فلنگ فلنگ دین احد اللہ کا جس نے دین کے ساتھ سان کی دین اس کو پچھال دے گا وہ تھوڑی دین کو چھا جائے گا مطلب یہی ہے کہ بھائی آسان آسانی کے ساتھ جب عمل ہو رہا ہے تو اسی کو اختیار کرو آج سے جوش جذبے میں بڑی سخت کام جو ہے وہ لے لیا اس کے بعد تھک گئے تو جو پھر آگے چلنے کے بعد جو ضروری کام تھے وہ بھی رہے گا یہ کون سا دین ہوا یہ ہے عام بات لیکن اگر تربیت دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص جس کی جس کا مسئلہ میرے سامنے ہے اس کا مزاج یہ ہے پھر اس کے مزاج کی رعایت سے تربیت کرنے والا جو ہے وہ اگر کوئی اس کو حکم دیتا ہے تو وہ حکم اسی کے حد تک ہوگا تو یہی بات یہاں بھی ہے مثال صاف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزاج سے یا اور دوسرے صحابہ عبد الرحمن ابن عوف کے مزاج سے اور اور صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں اسی لیے ہر ایک کے واسطے سے آپ کی ہدایات مختلف ہیں کہ مال کے خرچ کرنے میں عبد الرحمن ابن عوف آٹھ ہزار میں سے چار ہزار لیا ہے بالکل ٹھیک عرض عمر رضی اللہ نے پورے سامان گھر کا جو تھا آدھا آدھا لیا ہے بالکل ٹھیک عضرت ابو بکر صدیق پورا لیا ہے بالکل ٹھیک اور جب تو کسی اور نے پوچھا کہ صاحب میں سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں ان کا غلط اچھا صاحب آدھا دے دینا چاہتا ہوں اچھا تین چوتھائی دینا چاہتا ہوں فرمایا بالکل غلط آدھا لے لیجئے بالکل غلط یہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ اصل میں مزاجوں کے فرق کی وجہ سے ہے نہ ان کا درجہ اس سے گھٹتا ہے نہ ان کا بات تو یہ ہے کہ مزاج کیونکہ اختیاری چیزیں نہیں ہوتی تو یہ تربیت کرنے والے کا کام ہوتا ہے کہ وہ مزاجوں کی رعایت کرے اور جو اس شریک حکام کے جو حدود ہیں ان حدود میں رکھ کر کے وہ اس کو ہدایات دے حدثنا حجاج ابن الشاعر قال حدثنا روح ابن عبادہ قال حدثنا سنا ابن و قال حدثنا ابو زبیر قال سمعت جابر ابن عبداللہ قال كانت من المسجد فاردنا النبی ہیں کہ میں نے ان سے سنا جابر ابن عبداللہ سے وہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ کہ ہمارے محلے جو تھے وہ مسجد سے دور تھے تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے گھروں کو بیچ کر کے اور مسجد سے قریب آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع فرما دیا اور پھر فرمایا کہ تمہیں تو ہر قدم کے اوپر ایک درجہ ملے گا اللہ کے ہاں تو معلوم ہوا کہ دور سے نزدیک آنے کی ضرورت کیا ہے جب تم کو فائدہ اس صورت میں مل ہی رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قریب آنے سے فائدہ ہوگا کیونکہ مسجد جب قریب ہوگی تو ہر نماز میں آسانی سے پہنچ جائیں گے تکلیف کوئی نہیں اور آپ نے فرمایا کہ نہیں جب تم دور سے آ رہے ہو تم کو نقصان اس صورت میں بھی نہیں ہر قدم کے اٹھانے پر فائدہ ہے یہ, یہ بھی وہی بات ہے حکمت کی بات ہے یہ اس لیے آپ نے منع فرما دیا یہ مطلب نہیں تھا کہ مسجد کے قریب آنا رہنا وہ کوئی بری بات ہے بلکہ آپ نے اس لیے فرما دیا کہ وہاں ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ میں آبادی ہے ہی سارے مسلمانوں کی چاہے پاس رہ رہے ہیں چاہے دور رہ رہے ہیں مسلمان ہی تو رہ رہے ہیں اس صورت میں اگر لوگ اسی کوشش میں لگ جائیں کہ مسجد کے قریب آ آتے رہیں گے تو انتظام کیسے ہوگا ہر آدمی کیسے مسجد کے قریب رہ سکے گا ظاہر اس سے نظم چلانا مشکل ہو جائے گا آبادیوں آبادیاں جو ہیں وہ بے نظمی کا شکار ہو جائیں گی گھما گسی ہوگی صفائی ستھرائی کا نظم صحیح نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ وجہ تھی تو بھائی جہاں ہو وہیں رہو مسجد میں آتے رہو شواب سے نہ یہ خالی نہ تم خالی اس کا یہ معنی نہیں کہ مسجد سے قریب آ کر آئے ٹھیک نہیں اب یہاں جیسے مثلا یہاں کے حالات ہیں مسجدیں دور دور ہونے کی وجہ سے ویران پڑی ہوئی ہیں بہت ہوا چلے گئے جمعہ کے دن چلے گئے تو ہم نے سنا کہ آج سے بیس سال پہلے تو لوگ جمعہ کو کب بھر کے اتوار کو آیا کرتے تھے وہ ٹرین بدلا تو اب اتوار کو بھی چھوڑو دیکھ لیجیے چار آدمی بیٹھے ہوئے لیکن جمعہ کو آ نماز پڑھنے کے واسطے باقی پانچ وقت کی نماز ہے جو فرض ہیں جمعہ تو واقع آتی گئے لیکن فرض نماز جو ہے ان کے لیے کون مسجد میں آتا ہے دور ہیں اور قریب آنے کو تیار نہیں یہاں یہ سب کو نہیں کوٹ کریں گے رسول لرآم نے فرما دیے تھے کیا آنے والے کے لیے نہ آنے والے کے لیے تھوڑا یہی مسئلہ جب آتے ہی نہیں تو لوگ ان سے تو نہیں کہا گا ہاں بھائی وہ دوری رہو جو آتے ہیں پابندی کے ساتھ اور مسجد کے قریب مسلمانوں کی آبادی آلریڈی موجود ہے تو پھر یہ کہا جائے کہ جب آ رہے آتے رہو تو اللہ تمہیں ثواب زیادہ دیں گے جہاں سے آ رہے لیکن نہیں آنے والا یہ کہ صاحب دیکھیں یہ حدیث میں ہے ہم اس بات ہم دوری ہی رہتے ہیں مسجد کے پاس نہیں رہتے یہ غلط ہوگا آج کل کے مجھ سے دین ایسے ہی کرتے ہیں جیسے میں نے رسط کیا اس لیے یہاں اشتہار نہ کیا جائے حدیث کا یہ بالکل نہیں بلکہ یہاں تو ان ملکوں میں تو مسجد کے گرد و پیش آ کر کے گھر لے کر کے رہنا چاہیے تاکہ مسجدیں آباد ہوں اور ہماری بھی آبادیاں یکجا ہو جائیں بہت سے اس کے فائدے ہیں مضمون <tip> آئے گیا تو بتا دوں <tip> مسلمان جو مسجد کے قریب آ کر رہے گا اس لیے کہ مسجد کے قریب رہنا لازماً اس کے دل میں دین کا احترام ہوگا لازماً وہ دین سے تعلق رکھنا چاہتا ہے اور امید یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کچھ نہ کچھ ہوگی تبھی تو اس نے مسجد کے پاس آنے کی رہنے کی کوشش کی ہے تب اس کو دیکھیے کہ حدیث میں جو ہے یہ بات ہے مستن فیبئی طلّہ ذکر, ذکر اللہ و كقرا یَقرون اللہ و القرآن اللہ نظرت علی مسكین وغصيت مرقم وحبت بھى مل ہم نے فرمايا کہ اللہ کے گھروں میں سے کوئی گھر جو بھی ہے اس میں اگر لوگ اكٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر کریں قرآن شریف کی تلاوت کریں اللہ کا سکینہ اطمینان اور ان پر اترتا ہے اور رحمت خدا کی ان کو ڈھانپتی ہے اور فرشتے ان کے گرد و پیش آ جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ اگر مسجد کے قریب میں گھر ہوں گے اور ان گھروں میں قرآن شریف کی تلاوتیں ہوں گی اللہ کی یاد ہوگی تسبیح ہوگی جو بھی وہ کام کر رہے ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ اس میں حلال الحرام اور جائید اور ناجائز کی تمیز دین کی وجہ سے ہوگی وہ سب اللہ کا ذکر ہی ہے تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ یہ ایک پورا محلہ ایسا بن گیا ہے کہ جس میں ہر گھر کے اوپر سکینہ اور رحمت اور فرشتے جو ہیں وہاں نازل ہو رہے ہیں تو یہ پوری آبادی کتنی برکت والی ہو گئی کتنی خیر والی ہو جائے گی یہ ہے فائدے اس کے مشکل تو یہ کم سمجھتے ہی ہیں حدثنا محمد بن مسن قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت ابي يحدثه قال حدثني جرير عن أبي نضره عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول حول المسجد فراد بن سلمة ان ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم انہم بلغنی انکم ان قرب قالوا اپنے آپ رض اللہ پہلی حدیث بھی جائنی کی ہے یہاں الفاظ کا فرق ہے اور جو آپ نے فرمایا وہ لفظی مختلف ہیں اور یہ جو حصہ جس طرح بیان کر رہے ہیں وہ بھی مگر حاصل ایک ہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد مسجد نبوئی کے قریب کوئی جگہ خالی ہوئی یا خالی تھی تھوڑا سا میدان رہا ہوگا کہیں تو بنو سلمہ نے یہ قبیلہ جو ہے وہ جو محلہ یہ جس میں جاوید عبداللہ بھی رہتے ہوں بنو بنوسما نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ان کو فرمایا مجھے یہ معلوم ہوا ہے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو انہوں نے کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے یہی ارادہ کیا آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنی جگہ پہ رہو تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں اپنے محلوں میں رہو تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں تو یہ آپ نے ان سے فرمایا اب کیا ہوا بنو سلمہ نے کیا کیا آگے کی حدیث یہ بات کو بتا رہی حدثنا حد آسم ابنظر کالا حدسنا محتمر کالا سمیت يحدث نبي نظر عن جابر بن عبدالله قال أراد بن سلم أن يتحبلوا إلى قرب المسجد قال والبقاء خاليتم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلم دياركم تكتب آثالكم فقالوا ما كان يسرنا أننا كنا تحولنا تو وہی جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا وہاں کوئی جگہ خالی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ہے بنو سلمہ اپنے محلوں میں رہو تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں تو پھر انہوں نے بنو سلمہ نے کہا کہ ہمیں اس بات کی کوئی خوشی نہ ہوتی اگر ہم منتقل ہو جاتے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آباد آپ نے فرما دی یہ بات تو ہمارے لیے بہت بڑی ہے ہم تو اسی لیے منتقل ہو رہے تھے کہ وہاں ہم کو اس کی خوشی ہوگی کہ مسجد قریب آ تو اب یہ بات سننے کے بعد تو ہماری کوئی خوشی نہیں ہوئی اب تو یہ ہے کہ جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ نے فرما دیا کہ یہاں چاہو گے تمہارے قدم لکھے جائیں گے اس پر سواہ ملے گا بس اب یہ تھا وہ صحابہ کا مزاج تو جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس پر ایمان لیا أخبرنا عباد الله يعني ابن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن الثابت عن أبي حازم الأشجعيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مساء إلى بيته من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته احداها تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں تاکی حاصل کی اب چاہے غسل کرنا ہے غسل کرے اور چاہے وضو کرنا ہے وضو کرے سنجھے وغیرہ سے فارغ ہوگا پھر وہ چلے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف مراد مسجد ہے تاکہ وہاں اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریض ادا کرے راہرے کے مسجد میں فریضہ کیا ہے نماز آپ نے فرمایا کہ اس کے جو قدم اٹھیں گے ایک قدم تو ان میں کا جو ہوگا وہ اس کی خطاؤں کو جو ہے مٹائے گا ختم کرے گا اور دوسرا قدم اس کے دردے کو اٹھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر سو قدم اٹھائے پچاس تو اس کے آ, آ, آ, گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور پچاس نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں یہ ہوا حاصل ہاں وحدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا ليس وقال قطيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلهما عن, عن ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم نبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الرحمن نبي حرير نسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يختصر منه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درني شيء ابو کال اللہ منترانی کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور جب دروازے کے باہری نہر ہے تو کہیں دور چھوڑ جانا پڑے نہر تک پہنچنے کے لیے اور یہ آدمی جو ہے یہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں وسول کرے اس میں اس نحر کے اندر پانی بہت فریش پانی تازہ پانی صاف ستھرا پانی نہر کے اندر پہ رہا ہے پانچ مرتبہ یہ آدمی اس نہر میں جو بالکل دروازے کے باہر ہی پہ رہی وسول کرے فرمایا کیا یہ بتاؤ کہ کچھ محل اس کے بدن پر رہے گا کوئی محل کچل دار دھبا رہے گا تو لوگوں نے کہا کہ آسوزا بالکل نہیں اس کے پاس کہاں داغ دفر دا ہے دا دن میں پانچ مرتبہ نانے والے کے محل کہاں سے رہ سکے تو آپ نے فرمایا کہ یہی پانچ نمازوں کا حال ہے اللہ ان پانچ نمازوں کے ذریعے سے خطاؤں کو اسی طرح سے مٹا دیتے ہیں تو ان کو معلوم ہے خطاء گنا جو ہے یہ محل کشہل ہے انسان کا ایک مومن کا وہ نمازوں کے ذریعے سے ان سارے اپنے روح روح کے میل کو چہل کو صاف کر دیتا ہے الفات و فرق آباد وابل سفیان ابن عبداللہ قالا قالا رسول اللہ کم نار جار غمر احلحب یقصن حسن ساری حدیث جو تھی ابورہ کی تھی اور یہ جاگر کی ہے رضی اللہ عنما تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تمہارے دروازے کے اوپر کوئی کسی کی کوئی <تصفح> کوئی نہر جاری ہو بہتی ہوئی نہر ہو اور اس میں ہر تین پانچ مرتبہ کوئی غسل کرے تو یہ اس کی مثال ہے تو حسن بصری کا کہنا یہ ہے کہ اس صورت میں اس حدیث کے معنی یہ کہ ظاہر ہے کہ میل باقی نہیں رہے گا کوئی آ... کوئی کدورت نہیں رہے گی باقی حد دسنا ابن ربن و ابو بحر ابن حرب قال حدثنا دسنا یدید ابن ہارون قال اخبرنا محمد ابن مترف صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو مسجد کی طرف صبح جائے یا شام کو جائے تو اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے اور جب بھی وہ جائے گا نجران کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام کیا نظرن کے مانا گھر نہیں بلکہ نژرن کہتے ہیں کہ جس کو مہمان مہمانداری اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام کیا جب وہ صبح کو جائے یا شام کو جائے ظاہر ہے کہ صبح اور شام اور جو بھی پانچ نمازیں ہیں ان کے لیے مسجد میں جائے گا نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے واسطے جنت میں کتنی مہمانداری کے انتظامات نہ ہوں گے دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے مہمان بن کر کے رہیں گے جنت میں تو اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہے حکم تجالس رسول اللہ کے اپنے حرب مصور تاب ہیں زبردست محدث ہیں اور ان کے روایت کی گئی ہیں بخاری میں ہیں مید میں ہیں مسلم میں ہیں اور بڑے مشہور علماء میں ہیں تابعین میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر میں سمرا رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے یہ یعنی آپ کے مجلسیں ہوتی تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت تو جیل میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ نماز پڑھا کرتے تھے صبح کی اب ال... الصبح اب ابلغدا حاصل ایک یہ لفظ کا فرق ہے کہ برا کو اس میں یہ کیونکہ غدات آپ بھی صبح کو کہتے ہیں اور الصبح تو صبح ہی تو آپ نماز پڑھتے تھے جس جگہ میں صبح کی آپ وہاں سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ سورج نکل آتا پھر جب سورج نکل آتا تو آپ اٹھ جاتے تھے اور لوگ جو ہیں پھر جو باتوں میں باتیں کرتے اور جو اپنے پرانے دور کی باتیں اس میں لگ جاتے ہستے فید حقم وہ ہنستے رہتے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکراتے وہ باتیں سن کر کے لیکن آپ وہیں مسجد میں تشریف رکھتے تھے اس لیے پتہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ آپ کا تشریف رکھنا مسجد کے اندر طلوع شمس تک سورج کے نکلنے تک جو افراد کا بادش ہو جاتا ہے اور ایک بات یہ کہ اسے یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھتے اور مجلس ہوتی اس میں کچھ دین کی باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ اور قصے واقعات بھی ہم سنتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے کوئی متعین کام ہی کیا جائے اگر ظاہرہ کے ذکر شغل کرنا ہے وہ بھی بہت اچھا مطلب سب... اور اگر کوئی باتیں اگر کرنی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے مگر یہ کہ وہ گناہ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے بس اتنی بات ہے کیونکہ مسجد ہے حدسنا ہارون ابن معروف اسحاف ابن کالا حدس کال حدسنی ابن و ابی زباب فی روایت حارون وفی و فی حدیثاری حدسن الحال عبد الرحمن ابن مہران مولا ابیرا ان ابی حرہ ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد الاح تعالیٰ مساجدہ ابغد البلاد اسواقها حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ جگہوں کے اندر سے اس کی مسجدیں ہیں مساجدہ یعنی جو شہر ہیں بستیاں ہیں ان شہروں اور بستیوں میں سب سے اچھی جگہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ مسجدیں ہیں اور ان شہروں اور بستیوں کے سب سے بری جگہ مفغوض اللہ کو جو ہے وہ اس کے بازار ہیں بازار کو اس لیے بری جگہ کہا گیا ناپسندیدہ کہ چونکہ یہ ہی جگہیں ہیں کہ جہاں دھوکہ ہے جھوٹی قسمیں ہیں وعدہ خلافی ہے اور اسی طرح سے اللہ کی یاد سے غفلت ہے تو شیطان کا عمل دخل زیادہ ہے بازاروں کے اندر اس واسطے وہ کوئی جگہ اچھی نہیں اس کے برعکس مسجدیں جو ہیں وہاں اللہ کے بندے آتے اسی واسطے ہیں تاکہ اللہ کو یاد کریں فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں تو اس لیے مسجدیں صاف ستھری بھی ہیں اس لیے وہ مسجدیں جو ہیں وہ پسندیدہ ہوں گی معلوم یہ ہوا کہ بندوں کو اپنا وقت جو ہے وہ مسجدوں میں گزارنا چاہیے مگر اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے دنیا کی باتیں کرنی ورنہ تو پھر وہ مسجدیں بھی گندی ہو جاتی ہیں بلکہ ایک وہاں جائیں تو مسجدوں کا حق ادا کریں تو مسجدیں پسندیدہ جگہ ہیں اور بازار ناپسندیدہ جگہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت بازار میں نہ جائے ہاں ضرورت ہے خریداری کرنی ہے بزنس کرنا ہے تو تو پھر بازاری جانا ہوگا وہ اس کے بغیر جایا تو نہیں ہوتا تو ضرورت کے مطابق جائے جائے بے ضرورت پہلتے پھر رہے بازاروں میں اس کی ضرورت نہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ شام کے وقت میں بازار چلے جایا کرتے تھے اب ایک ان کے خادم نے ایک جب دیکھا کہ وہاں جاتے ہیں اور خریدتے وریدتے کچھ نہیں کبھی کچھ لے لیا ورنہ تو ویسے گھوم کے آگئے تو ان کے خادم نے کہا کہ آپ کیوں بازار جاتے ہیں جبکہ آپ کو کوئی خریدنا نہ نہیں ہوتا اور ان کے خادم کے سامنے یہی حدیث ہوگی اللہ کو تو ناپسند ہے بازار تو پھر آپ کیوں بازار جاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بے شک کوئی ضرورت نہیں ہوتی بازار سے خریدنے کی اس لیے <coughs> میں تو اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہاں اپنے مسلمان بھائی مل جائیں گے میں ان کو سلام کر لوں گا اور سلام کرتا ہوں میں آ جاتا ہوں تو اس طرح سے مجھے سلام کا ثواب مل جاتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی لوگ اچھی باتیں بتلانے کے لیے اور نمازوں کے وقت میں نمازوں کے لیے بلانے کے واسطے چلے جائیں تو یہ جانا یہ بھی درست ہوگا بلکہ ثواب ملے گا قطعبت بن قال حدثنا ابو تحطبن الدین قالحسن ابو اعبان نبی صحیح دن الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان صلاح فلی ام احدم و احقم بال امامت اقرا احمد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان تین ہوں یعنی کہیں بھی کسی جگہ تو ان میں کا ایک جو ہے وہ ان کی امامت کر لیا کرے اور ان میں زیادہ حقدار امامت کا وہ ہے کہ جو زیادہ اچھی قراءت کرنے والا ہو قرآن شریف اچھا پڑھنے والا ہو وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو امام بنا دیا جائے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت کا اہتمام یہ شریعت کو کے نزدیک زیادہ ہے تین آدمی بھی ہیں تو, تو بھی جماعت ہونی چاہیے بلکہ یہ کہ جب دو کی جماعت ہو سکتی ہے دو کی بھی ہو جائے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں الگ الگ نماز پڑھنے کے مقابلے میں چونکہ جمع... اس سے اجتماعیت ہوتی جب کھانا اور پینے میں آپ نے فرمایا کے ساتھ مل کے کھاؤ تو برے نماز میں کیسے ہوگا کہ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے حدثن ابو بکر بن نبی شعب وابو سعید ان کہ قلعمان ابی خالد قال ابو بکر حدثنا ابو خالد ان الاحمر عن انیل عام عن اسماعیل قوم اقلاب فعین قان و فرقرا فاسن فعین قان و فر سنت ثوا فاقدم ہجرت فعین قان و في ہجرت ثوا فاقدم سلمن ولا امنا رض الفی سلطان ہی ولاق قلفی بلا تکریمتی ہی اللہ ازنی قالل اشد فی روایتی مکان <سِنًنًا> ابو مسعود انصاری رضی اللہ عوایت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ شخص کرے کہ جو کتاب اللہ کی میں سب ان میں سب سے زیادہ اچھا پڑھنے والا ہو یعنی قرآن شریف کو اچھا پڑھنے والا ہو وہ امامت کرے اگر سب کے سب مثلاً قرأ میں برابر ہیں سب ہی اچھا پڑھنے والے ہیں تو پھر فرمایا کہ پھر جو ان میں سنتوں کا زیادہ علم رکھنے والا ہو یعنی شریعت کا عالم ہو تو وہ پھر وہ امامت کرے اور اگر سنت میں بھی سب برابر ہیں علم کے اندر یعنی سبھی علمامہ موجود ہیں تو اقدم تو پھر جس نے پہلے ہجرت کیے قدیم الحجرت ہے وہ امامت کرے اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو فاقدم تو جس جو پہلے مسلمان ہوا ہے قدیم الاسلام ہے وہ امامت کرے آگے لفظ آ رہا ہے کہ اشد کی روایت میں سلم کی سلیم کی جمع سنن یعنی جو زیادہ عمر والا ہو یعنی قدیم الاسلام کی جگہ عمر والا زیادہ ہونا سلمن کی جگہ سنن ہے تو عمر والا ہوگا تو مقصد یہ ہے کہ اصل میں امامت وہ شخص کرے کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کے دل میں یہ اطمینان ہو کہ ہمارا امام ہم سب سے اچھا آدمی ہے ہم سب سے اعلی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے اور اس کے برعکس اگر دہن میں یہ رہا کہ بھئی یہ تو ہم سے کم درجے کا ہے تو نماز میں تین نہیں لگتی وہ لیڈر ہے قائد ہے تو لیڈر کو تو اعلی ہونا چاہیے اگر وہ ادنا درجے کا ہے کم درجے کا ہے تو اس کی قیادت پر کیسے اطمینان ہوگا امام جو ہے وہ قائد ہے اس واسطے سب سے اعلی ہونا چاہیے کسی نہ کسی شکل میں بہرحال اس کو فضیلت حاصل ہو دوسروں کے اوپر تو یہ ہے اس کا مقصد اس استحق معلوم ہوا امامت کا دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمائی کہ کوئی شخص جو ہے دوسرے آدمی کے جہاں اس کا اقتدار ہے حکومت ہے وہاں وہ امامت کرے جا کر اس کے معنی یہ ہوگا یہ بھی ہیں اس میں کہ صاحب جو امام کسی مسجد کا مقرر ہے وہاں کوئرط جا کر کے اور نماز پڑھانا شروع کر دے خود سے اس کی اجازت نہیں ہوگی آپ نے منع فرمایا تو سلطان کے معنی ہی ہوں کیونکہ پہلے زمانے میں تو جو حاکم میں وقت اور خلیفہ ہوتا تھا یا گورنر ہوتا تھا وہی چونکہ نماز پڑھاتا تھا اس لیے یہ نہ ہو کہ صاحب جو, جو امامت کے لیے مقرر ہیں ان کا انتظار بھی نہ ہو کوئی آدمی جا کر خود ہی نماز پڑھا دے ایک تو یہ درست نہیں ہے دوسری بات تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں جا کر کے جو اس کی اپنی جگہ بیٹھنے کی ہے اس پر نہیں بیٹھے مگر اس کی اجازت سے کیونکہ غلط ہے جس آدمی نے اپنی بیٹھنے کی کوئی جگہ مقرر کی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنی ضروریات وہاں متعلقات ہوں یا اس کو وہیں آرام راحت ملتا ہو بیٹھنے میں تو اس کی جگہ جا کر بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے ہاں وہی اجازت دے تو پھر بے شک اس جگہ پر اس کی جگہ بیٹھا جائے اب آج کل جیسے کرسیوں کا رواج ہے تو کسی آدمی کی جو اپنی مقرر کرسی ہے اس پر نہیں جا کے بیٹھے ہاں وہ کہے کہ صاحب میری کرسی پر بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے یہ آداب ہیں زندگی کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے <تصف> وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الهويرس قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الشيبة المتقالبون فأقمنا عنده إشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظننا أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم جوان تھے یا ایک جیسی عمر کے جیسے مان لیجئے کسی کے بیس سال ہے تو کسی کے اکیس سال ہے کسی کے بائیس سال ہے ایسا قریب, قریب عمر والے جوان تھے ہم آپ کے پاس بیس دن ٹھہرے رسول اللہ, اللہ نہایت مہربان نہایت نرم طبیعت کے تھے آپ کو خیال ہوا کہ ہمیں اب ہم جو ہیں ہمیں گھر والے یاد آ رہے ہیں ان کا شوق لگا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں کے جو ہیں ہوم سکھ ہو رہے ہیں تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہمارے گھر والے کون کون ہیں جن کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں مطلب یہ کہ رشتے پوچھے کہ بھئی تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے فیملی ممبر کون کون ہیں ہم نے بتا دیا آپ کو فاق بڑھنا تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان میں قیام کرو اور ان کو جو ہے دین کا علم سکھلاؤ اور اسی طرح سے ان کو ہدایتیں دو پھر جب نماز کا وقت آئے تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے اور تم میں جو سب سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے یا آپ نے ان کو ہدایتیں دی تو زیادہ دیر تک روک کے رکھنے میں ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے خود تو ادب سے نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں گھر یاد آ گھر والے یاد آ رہے کیوں کم عمر تھے نوجوان تو نوجوان ہی کی عمر میں زیادہ گھر یاد آتا ہے آپ نے اس کو محسوس کیا تو پھر جب پوچھا بڑے قریبی رشتے دار جیسے مالو ہے کہ ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں وہ گھر پر ہیں وہ یاد آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا جواب گھر جا کر رہو اور وہاں رہنے کے آداب بتلا دیے کہ لوگوں جو گھر کے اور لوگ ہیں جن کو مسئلے مسائل معلوم نہیں دین معلوم نہیں ہے ان کو دین کی باتیں بتلائیں اور نمازوں کا نمازیں قائم کریں وحدنا صحاقب ابراہیم الحضری کالا اذا حضرت ولی امکمہ ہے اس میں تو یہ تھا کہ ہم نوجوان آپ کے پاس تھے کتنے تھے یہ اس میں ذکر نہیں تھا اور یہاں یہ ہے کہ دو کا ذکر ہے کہ میں،, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ایک میرا ساتھی جب ہم نے آپ کے پاس سے جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دیا کرو اور اقامت کہو اور تم میں جو تم میں بڑا ہے وہ امامت کرے تو میں نے جو اس حدیث میں کہا تھا جہاں تین کا لفظ تھا میں نے کہا دو بھی ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز ہو یہ حدیث آ جس میں آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اذان کہو اقامہ کہو اور تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کریا کرے حد اباہر و حرمل تم نے قالا اخبرنا ابن الوهاب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن يزيدان ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلم ابن عبد الرحمن ابن عوف انهما سمع ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرق من صلاة الفجر من القراء ويكبر ويرفع راسه سمع الله من حمده ربنا ولت الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم انجل وليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن ابي ربيع والمستضافين من المؤمنين اللهم اجعل وقت وقت اتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف اللهم اللهم الان لاحيان وريعلا وزقوان واوصي اسط الله ورسوله ثم بلغنا انه ترك ذلك لما انزل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فضر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے فضر کی نماز میں قراءت سے قرآن شریف کی جو قراءت کر کے جب آپ فارغ ہوتے فجر کی نماز میں اور آپ سر اٹھاتے تکبیر کہتے اور آپ سر اٹھاتے سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا ولق الحم کہتے ہوئے یعنی آپ روکو سے اٹھتے تو پھر آپ فرماتے اس حالت میں کہ آپ کھڑے رہتے اور وہ یہ دعا اے اللہ ولید ابن الولید اور سلما ابن اشام اور عیاش ابن ابی ربیہ اور ایمان والوں میں جو کمزور ہیں اے اللہ ان کو نجات دے دے ان کو بچا لے اے اللہ یہ بےچارے کمزور مسلمان کہیں پھنسے ہوئے تھے تو آپ ان کی نجات اور بچاؤ کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور اے اللہ سختی سے رون ڈال مدر کو اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایسا قحط مسلط کر دے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا وہ سات سال کا قحط اے اللہ لہیاان اور رعل اور زکوان اور اسیہ پر لانت بھیج کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یہ آپ دعا مانگتے تھے فجر کی نماز میں رکو سے اٹھنے کے بعد پھر یہ ابورہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے یہ دعا مانگنا چھوڑ دیا جب یہ آیت اتری لئی سال کا مین ابر سیون او یتوب عالیم اور آپ کا اس میں کیا دخل ہے ترجمہ مطلب اس آیت, کا اس آیت کا یہ ہے کہ آپ کا اس میں کیا دخل ہے چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیں یا ان کو عذاب دیں اس لیے کہ وہ ظالم ہیں مطلب یہ کہ آپ کیوں یہ دعائیں مانگ رہے ہیں ان پر لانت بھیجنے کی ان پر عذاب نازل ہونے کی قیت میں مبتلا ہونے کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے حاضر ہو کر عرض کیا جب آپ یہ دعائیں مانگتے تھے فجر کی نماز میں تو فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و نے لمیا بلّہ صاحب بن آپ بن آپ کو اللہ نے جو ہے وہ برا بھلا کہنے, کہنے کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا آپ تو رحیم بنا کر بھیجے گئے دنیا میں تو آپ نے اس کے آیت ناظر ہوئی تو پھر آپ نے وہ دعا مانگنا ان کے لیے چھوڑ دیا تھا حدثنا محمد ابن محرانی راضی قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزائي قال أن يحيى بن أبي كثير نبي سلمنا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الرقة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله بن حمد يقول في قنوتي اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن, عياش بن أبي ربيع اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اجد وطأتك على مدر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف کتنے قد دن تک آپ نے دعا مانگی اس میں آ... اس حدیث کے اندر یہ بات آ ابو رح رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ... رکت کے بعد اپنی نماز میں ایک مہینے تک قنوت پڑی ہے جب آپ سمیع اللہ حمدہ کہہ کر کے اٹھا کرتے تھے تو آپ اپنی قنوت میں یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ ولید ابن الولید کو نجات دے دے بچا لے اے اللہ سلمہ ابن حشام کو بچا لے اے اللہ عیاش ابن ابی ربیعہ کو بچا لے اے اللہ جو اور ایمان والے کمزور ہیں ان کو بچا لے اے اللہ اپنی سختی مسلط فرماد مذر کے اوپر قبیلہ جو ہے اے اللہ ان پر جو ہے ایسا قحط مقرر کر مسلط کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا ابو کہتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے دعا چھوڑ دی بعد میں تو میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے دعا کرنی چھوڑ دی ان ایمان والوں کے واسطے لہوم جن لوگوں کے لیے نام لے لے کر آپ دعا کرتے تھے بچاؤ کی نجات کی آپ نے اپنے دعا چھوڑ دی تو پھر کہا گیا کیا؟, کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ تو آ چکے جن کے لیے آپ نے بچاؤ کی دعا کی تھی جو کہ وہ جو دشمنوں کے واسطے لانت کی دعائیں تھیں وہ آپ نے اس لیے چھوڑ دیں کہ ان سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آپ کو روک دیا گیا ابھی یہ مسئلہ یہ جو ہے اس سلسلے میں میں ذرا پہلے پڑھ دوں پھر انشاءاللہ یا تو آج اور اب وقت ختم ہو رہا ہے میں آئندہ ہفتے یہ قنوط ہے کہ جو ہے اس کی مسائل میں بتلاؤں گا کہ اس میں فقہات کیا کہہ رہے ہیں وحدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا شایبانا یحیاء نبی سلم انہا ابا حریر اخبرہو انہا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا یصلی لعشاء اذ قال سمی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قالا قابل حدیث الى يوسف ولم ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز جب پڑھتے تو سب اللہ علیہ کہہ کہ کر سجدہ کرنے سے پہلے یہ دعا اے اللہ ربیہ کو بچا لے اور پھر وہ پوری دعا جو ہے جو پچھلی حدیث میں آ چکی ہے وہ آپ پڑھتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اس بات کو یاد رکھیے گا ذہن میں کہ پہلی حدیثیں جو آئی ہیں اس میں فجر کی نماز کا ذکر ہے اور یہاں جو ہے اس میں عشاء کی نماز کا ذکر ہے اور ایک حدیث بھی اس میں آ چکی ہے اس میں نماز کون سی نماز تھی اس کا ذکر نہیں ہے بس نماز کا ذکر ہے اب ایک حدیث آگے آ رہی ہے حدسنی محمد ابن مسنہ قال کالہ قال ابنام کال حدس ابن ابی کثیر کالا لو ابن عبدالرحمن اباط رسول فرماتے بخدا میں رسول اللہ وسلم کی نماز سے زیادہ قریب ہوں تمہارے مقابلے میں یعنی میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ آپ کی نماز کے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ میں نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا تو, تو یہ بات کہہ کر ابو رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں قروط پڑھا کرتے تھے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے اور کفار پر لانت بھیجتے تھے تو یہ اس میں اب کا عمل آیا ظہر کی نماز کا اور عشاء اور فجر کی نماز کا تین نمازوں میں قرود کے پڑھنے کا ہے۔ وارد سنا یحیی ابن یحیی قال قرات على مالك بن اسحاق بن عبد الله بن نبی طلح انا انس قال دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن علی الذين قتلوا اصحاب بئر معونه 30 صباحا يدعو على رعل وزقوان والاحيان واصيه استغفر اللہ ورسولہ قال انس اللہ تعالی بی معونة ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر کہ جو جنہوں نے بیر معاون کے صحابہ کو قتل کیا تھا اصل میں بات یہ تھی کہ یہ کچھ قبائل کے لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں کچھ لوگ وہاں کچھ دن وہاں ٹھہرے اور آپ سے درخواست کی کہ ہمارا ہمارے قبیلے بہت بڑے ہیں میدان میں رہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ وہاں لوگوں کو اسلام سکھلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کو جن کو قرا کہا جاتا ہے قاری یعنی جو قرآن پاک کے پڑھنے والے اور عالم اور حافظ تھے ان صحابہ کو بھیج دیا یہ لے کر چلے اور آگے جا کر کے ویر پر جو مقام ہے وہاں پہنچ کر ان سب کو انہوں نے شہید کر دیا تو اس کی آپ کو اطلاع ملی آپ کو اس کا بہت دکھ ہوا اور بہت غصہ آیا اور آپ نے اس کے بعد سے یہ دعا کرنی شروع کی تھی کہ جو کہیں پھنس گئے تھے مسلمان اللہ ان کو تو بچائے اور ان پر اللہ کی لانت ہو جنہوں نے یہ دھوکہ دے کر کے اور اتنے زبردست صحابہ کو جن کو قررائے صحابہ کہا جاتا ہے ان سب کو انہوں نے شہید کیا یہ تھی وہ وجہ تو اس کا ذکر اس میں آیا ہے تو انس نے مال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے بیر والے صحابہ پر کو قتل کیا تھا تیس دن تک آپ نے جو ہے تیس صبح تو تیس دن تک صبح کے وقت میں آپ نے ان کے لیے دعا کی اور وہ تھے رال زکوان لہیان او یہ قبیلے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فرمانی کی تو اس کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کے بارے میں جو ویر معنہ میں قتل کیے گئے تھے شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں اور پاک میں ایک آیت اتاری تھی جن کو ہم پڑھا کرتے تھے پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گئی وہ آیت اور وہ آیت اس طرح تھی کہ بلغو قومنا انقد لقینہ ربنا فرد اناور انہوں کہ ہمارے لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ ہمارے اپنے رب سے ملاقات ہو گئی ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہو گئے تو یہ آیت تھی بعد میں پھر اس آیت کو اٹھا لیا گیا اٹھا لیا گیا منسوخ ہو گیا تو یہ واقعہ گویا جو قنوت کا پڑھنے کا ہے وہ بیرِ سے متعلق ہے انشاءاللہ میں نے جیسے کہا کہ آئین دافتے بقی حدیث ہیں اور اس سے متعلق مسائل بتلائیں گے رحیم حدثنا محمد بن محران الرازی قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا الاوزائی انیاز ابن ابی کثیر ان ابی سلمان نابا حرار حدثہم ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعتين في صلاه شهر اذا قال سمع الله ومن حمدا يقول في قنوده اللهم نجد الوليد ابن الوليد اللهم نجد سلامه ابن هشام اللهم نجد عياش ابن ابي ربيعه اللهم نجد المستضعفين من المؤمنين اللهم شدد وطئتك على مضر اللهم اجعلها عليه سنين كسن يوسف کالا سمر اللہ ترکو پکول تو یہ شاید حدیث ہو گئی تھی تو مسئلہ چل رہا ہے ٹھیک حد ناقب و ضحیب کالا حدسنا اسماعیل نیوب المحمد قارق الطول انس حلقنت رسول اللہ فیصرات صبح کارنام بادر رخوئی انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ عسلم نے صبح کی نماز میں قنوط پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں رکو کے بعد تھوڑا یہ سید ہلکا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قنوت کے سلسلے میں کچھ مسئلے ہیں جو احادیث مختلف ہونے کی وجہ سے تو میں اس سلسلے میں مختلف رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ قنوت کیا جو ایک تو ہے دعائے خنوت اور ایک ہے قنوت کی جس کو نماز وہ نماز جس میں قنوت پڑھی جائے تو شوافے کے یہاں یہ ہے کہ فجر کی نماز میں قنوط پڑھا جائے گا جیسے کہ یہاں ہے اس حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضر کی نماز میں قنوط پڑھا ہے انس رضی اللہ عنہ کی روایتی ہے لہٰذا ان کے ہاں تو فضر کی نماز میں ہوگا اور پورے سال ہوگا لیکن حنفیہ کی ہاں جو ہے وہ قنوت فجر کی نماز میں پورے سال نہیں ہے کسی بھی نماز میں جو یہ جس قنوت کا یہاں ذکر آ رہا ہے یہ پورے سال نہیں ہے بلکہ یہ قنوت وقتی طور پر پڑھا جائے گا جب کوئی آفت ہو کوئی مصیبت ہو تب اس صورت میں یہ قنوت پڑھنا ہے اور وہ مصیبت اور آفت نہ رہے تو پھر قنوت نہیں پڑھنا اس لیے کہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے پڑھا تھا پھر آپ نے چھوڑ دیا تو وہ حالات ایسے تھے جیسے میں نے کہا تھا کہ ویر مع کا واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جو چنیدہ حضرات تھے جن کو قرائے صحابہ کہا جاتا ہے ستر کے قریب ان کی تعداد تھی وہ شہید کر دیے گئے دھوکے سے لے جا کر تو یہ اس کا آپ کو بہت صدمہ تھا تو یہ دعا آپ نے اس موقع پر پڑی تھی پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ جو بچے ہوئے مسلمان تھے وہ گھرے ہوئے تھے وہ بچ کر آ تو لہذا آپ نے چھوڑ دیا یہ نافیہ کا کہنا ایک مسئلہ تو یہ ہوا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز فطر وہ, وہ کیا ہے اور اس کو کب پڑھا جانا ہے اور کتنی رگتے پڑھی جانی ہے یہ ایک مسئلہ ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک دعا وہ ہے کہ جو بطر میں پڑھی جاتی تو شوافے کا کہنا یہ ہے کہ وہ صرف رمضان میں پڑھی جاتی مالکیہ کہتے ہیں کہ آخر عشرے میں رمضان کے پڑھی جاتی حنفیہ کہتے ہیں کہ پورے سال پڑھی جاتی تو ایک تو یہ ہوا دوسرا اسی سے متعلق یہ کہ ان حضرات کے یہاں سنت کا درجہ ہے حنفیہ کے یہاں نماز وطر کا درجہ واجب کا ہے تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ شواب کے یہاں ایک رکعت ہے اصل میں بہتر ہاں اس سے پہلے دو رکعت سنت ہیں دو رکعت سنت پڑھ کے پھر ایک رکعت بہتر پڑھی جائے تو اس طرح سے سمع اوتر کا لفظ جو حدیث میں آتا ہے تو انہوں نے اس کا مطلب لیا کہ ایک رکعت نماز جو ہے مستقل طور پر پڑھی گئی حنفیہ کی آئیں یہ ہے کہ وطر تین رکتوں کا ہے ایک رکعت کا نہیں اور اس لیے کہ حدیث میں اس کو وطر النہار کہا گیا حد مغرب کی نماز کو وطر النہار کہا گیا کہ یہ دن کا بتر ہے اس کے معنی یہ ہو گیا کہ رات کا بتر لوگوں کو معلوم ہے تبھی تو آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ رات کا بطر جو ہے وہ جس طرح سے ہے اسی طرح سے یہ دن کا ایک بطر ہے تو یہ مشابہت جو ہے ہنفیہ کے نزدیک تین رکت کے اندر ہے تین رکتیں ہیں جیسے رات کے بطر تین ہیں ایسے ہی مغرب کا یہ بطر جو ہے دن کا بطر جس کو مغرب کی نماز کہتے ہیں یہ بھی تین رقت ہے یہ ان کی دلیل ہے چوتھا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ قنوت کون سی شواب پہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب پورے سال پڑھی جانی ہے اور اسی طرح سے رمضان میں جو وطر پڑی جانی ہے اس میں ایک ہی دعا ہے وہ رمضان میں تو اس وطر میں پڑھیں گے اور رمضان کے علاوہ پورے سال فجر کی نماز میں پڑھیں گے وہ ایک ہی دعا ہے اور وہ ہے اللہ محدین فی منہدیت و آفینافی منعفیت و طلعی منتولی وبارق لنافی مافیت وقنا ربنا شرما قطد ولا ولاقا علیہ وطل رکھو وصلی اللہ علیہ نبی یہ ہے شباف کے کہ یہ دواخنوت ہے یہ پڑھی جائے گی مالک حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ تو قنوط نازلہ ہے وہی جو آپ نے ایک مہینہ تک پڑھی تھی تو وہ جو قنوت ہے وہ آ, کسی آفت اور مصیبت کے دنوں میں پڑی جائے اس وقت تو یہ پڑھ لیں ورنہ وکر کے اندر جو پڑھی جائے گی وہ ہے اللہ مینستین کا ونستفر کا ون امین البا و نتوقل و علیہ کا ونسمی علیہ کل خیر و نشقر قلانت فرق و نخلاء ونترقم جرق اللہ میہ کا نعمد الق النفلی و نََ جد و علیہ نسہ و نا فط ونجو رحمت کا کا ان آداب کا بالکل اچھا یہ فرق جو ہے ان فقہ میں دعا قنوت کے بارے میں وہ صرف فضیلت کا ہے کہ شفافے کے نزدیک یہ دعا فضیلت ہے اس کا پڑھنا فضیلت کی بات ہے حفیہ کی ہاں یہ دوسری دعا جو میں نے پڑھی بعض فقاہ کہتے ہیں اگر دونوں کو بھی جمع کر لے تو کوئی حرج نہیں پانچواں مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ قنوت جو پڑھا گیا شوافے کے یہاں رقو کے بعد ہے بادل رکو سیرن کا لفظ ہے یہاں فیصلا صبح اور آپ رضاطنس نے فرمایا کارنام بادر رکو رکو کے بعد ہے شوافے کے حنفیہ کے یہاں یہ رکو سے پہلے ہے قراعت کے بعد اور رکو میں جانے سے پہلے اسی طرح سے شوافے کے یہاں ہاتھ اٹھا کر کے اور پڑھنا ہے حنفیہ کے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے وہ نماز کے بعد نماز کے علاوہ اور موقع پر ہے نماز کے اندر نہیں ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو اتحیات کے اندر بیٹھ کر کے بھی تو دعا مانگتے ہیں اس میں تو ہاتھ اٹھانے کا کہیں ذکر ہے نہیں تو معلوم ہوا کہ اندرون نماز جو ہے دعایں ہوں گی اس میں ہاتھ نہیں اٹھیں گے اور نماز کے باہر جو ہے اس میں ہاتھ اٹھانا ہے شبافے کی دلیل یہ کہ جب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب نہ دعا مانگو تو ہاتھ اٹھایا کرو بس ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں چاہے وہ نماز کے اندر ہو چاہے بعد میں ہو آج کل مستحدین جو ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ نہ نماز کے بعد بھی دعا مانگو تو ہاتھ نہ اٹھاؤ تو عجیب بات ہے اور عجیب یہ ہے کہ خطبے میں ضرور ہاتھ اٹھا لیتے ہیں وہ حالانکہ وہ ثابت ہی نہیں چھٹا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ دعائیں قنوت کے الفاظ اگر خود سیرت کے تو کیا کہنے لیکن اگر کوئی شخص خود سے کوئی دعا مانگنا چاہے عربی میں تو کوئی حرج نہیں ہے نماز کے اندر مگر وہ اپنی دنیاوی اور ذاتی ضرورتوں کے لیے نہ ہو بلکہ یہ کہ دنیا اور آخرت کے بھلائی کے لیے ہونا چاہیے ساتھ وہ مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ دعا مختصر ہونی چاہیے یہ سیرن کلف موجود ہے عجیب بات یہ کہ آج کل باغ ملکوں میں یہاں تک کہ حرمین شریفین کے اندر بھی جو قلوت کی جو دعا ہے جو قلوط ہے وہ اتنی لمبی چوڑی ہے کہ اس کی دیر میں تو آدمی ہیں دس رقطیں پڑھ لیں وہ اتنی لمبی دعا ہوتی ہے کہ یسی رن کے خلاف ہے یہ حدیث میں لفظ ہے یسی رن وہ معلوم ہو کہ ہلکی دعا ہوتی تھی ویسے بھی جو مزاج جو شریعت سے تمام روایتوں سے جو منشا معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ نماز کو ہلکا کیا جائے کیونکہ نماز میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں بیمار ہیں بوڑھے ہیں تب جب نماز کو ہلکا کرنا ہے تو دعا قنوں کو کیوں نہیں ہلکا کیا جائے گا نماز کے اندر تو یہ اس کے بھی مطابق ہے یہ بات حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا عباس بن اسد قال حدثنا قالحدن بن سلمہ قال اخبران سبن انا عنا نصیب المالکن ان رسول اللہ علّہ وسلم قنت کارن بادل رقوص علی بنی وسیا ان نصب الملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قنوط پڑھا رکو کے بعد فجر کی نماز میں جس میں آپ بنو اوسیا جو تھے قبیلہ اس کے خلاف آپ ان کے مقابلے میں آپ دعا فرماتے تھے یعنی ان کے لیے بد دعا کرتے تھے وحدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوي عن آس... عاثم عن, عن أنس قال سألت عن القنوط قبل الرقوع وبعد الرقوع فقال قبل الرقوع قال قلت فإن الناس يزامون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الرقوع فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من سعبه يقاروا لهم القراء عزة أنس عزة آثم روایت کرتے ہیں حضرت عضانس سے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ قنوت جو ہے وہ رکو سے پہلے ہے یا رکو کے بعد جو میں نے مسئلہ اب یہ رکھا تھا آپ کے سامنے کہ شوافے کے نزدیک بعد رقو ہے حنفیہ کے نزدیک قبل رقو ہے تو یہ سوال انہوں نے کیا تو عرت انس نے فرمایا رکو سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑا رکو کے بعد اس کا جواب حضرت انس نے جو دیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے قنوت پڑھا تھا ان لوگوں کے خلاف آپ دعا مانگتے تھے جنہوں نے آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا جن کو قرہ کہا جاتا ہے یہ نہیں فرماتے حضرت انس کہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا میں جو کہہ رہا ہوں وہ وہی وہ صحیح ہے یہ کچھ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے قبل رقو اور بعد بادر کا یہ صحابہ میں بھی اس میں مختلف عمل رہا ہے اسی لیے ایک عمل کو شہابے نہیں دے لیا ایک عمل کو منافیہ نہیں دے دیا بال عالم بس حد دسن ہر ملت یہ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن, عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوه خيبر سار ليله حتى ادركوا الكرى عرس وقال بلال اكل لنا الليل فصلى بلال ما ما قدر له رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الفجر استنفذ بلال الى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عينها وهو مستند الى راحلتي فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربته الشمس فكان رسول الله i «هاسلام أولهم استيعاذا» ففزع رسول الله؛, صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ ب育ي أنت و byłoمي رسول الله بنفسك قال وقتبائ قال اقتادوا فاقتدوا رواح لهم شيئا رسول اللہ قال و کانا ابن الشہبر پچھلا باپ جو گزرا ہے وہ قنوت کا مسئلہ تھا اور وطر اور قنوت اس سے متعلق جو فقہا کی کے اقوال ہیں اس پر گفتگو ہو گئی تھی پچھلے ہفتے اس باب میں مسئلہ آ رہا ہے نماز کی قضا کا قضا نمازوں کے پڑھنے کا تو یہ واقعہ ہے کہ ابحر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کو جب اونگ آنے لگی تھکن بھی ہو گئی کرا کہ معنی یہی ہے کہ جب آدمی کا جسم جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تھکن غالب ہے نیند غالب ہے یہ ارسا آپ اتر گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ لنا ہمارا خیال کرو یا ہماری حفاظت کرو آج کی رات فصل بلال تو اب بلال رضی اللہ عنہ جب حکم ہو گیا کہ بہت اچھا تو بلال نے نماز پڑھنی شروع کر دی فصل بلال ماقدو جو ان کے نصیب میں تھا مقدر تھا وہ اتنی نماز وہ پڑھتے رہے کہ بھئی جاگنا ہے تو پھر نماز ہی پڑھیں اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ سو گئے یہاں تک کہ جب فجر قریب ہوئی تو اب بلال بھی تھک گئے تھے انہوں نے ذرا ٹیک لگا لی اپنی سواری سے جو راہلا وہ جو یہ تو سواری کا مطلب جانور سے ہی نہیں بلکہ جو جانور کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو کجاوہ رکھا جاتا ہے وہ اس سے ٹیک لگا کر کے اور مشرق کی طرف منہ کر کے ذرا دیکھتے بھی رہیں گے کہ بھائی فجر ہونے جا رہی ہے تو اپنا ادان دے دیں گے آپ کو بیدار کر لیں گے اس لیے فجر کی طرف مشرق کی طرف رخ کر کے سے صبح نکلتی ہے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے ٹیک لگانی تھی وہ بھی سو گئے فلب بلال آئینا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جک گئی اور اس حالت میں کہ وہ اپنے کجاوے سے ٹیک لگائے وے تھے سو گئے تو نہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اٹھے نہ بلالن نہ کوئی اور صحابہ میں سے یہاں تک کہ دھوپ ان کے اوپر آ کے پڑی تو سب سے پہلے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ گھبرائے اور آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو آواز دی کیا ہوا تو بلال ہم اٹھے اور کہا کہ مجھے بھی اسی چیز نے پکڑ لیا یا رسول یارسول میرے بابا آپ پہ قربان ہو جس نے آپ کو پکڑ رکھا مطلب یہ کہ نیند نے آپ کو بھی دبوچا میرے اوپر بھی وہی نیند غالب آ گئی آپ نے فرمایا کہ یہاں سے چلو یہ جگہ کو چھوڑ دو تو صحابہ جو تھے انہوں نے اپنے سواریوں کو ہکایا وہاں سے کچھ دور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور بلال رضی اللہ کو حکم دیا کہ نماز قائم کریں فاقا مصلح نماز قائم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ لوگوں کو پڑھا دی پھر آپ نے جب نماز پوری کر لی تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھول جائے نماز کو یعنی اپنے وقت پر نہ پڑھ سکے بھولنے کا لفظ لائیں ضروری نہیں ہے کہ آدمی سو کر ہی بھولے جاگتے وہ بھی بھول سکتا ہے اس لیے لفظ نسیح لائیں مطلب یہ کہ وقت کا خیال نہیں رہا وقت گزر گیا چاہے سونے کی وجہ سے ہو یا کسی کام میں لگ کر کے اتنا غافل ہو جائے کہ وقت گزر جائے بھول گیا تو جب اس کو خیال آئے یاد آئے تو وہ, وہ نماز پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اقیم سلاد علی ذکری میری یاد کے لیے قائم کرو نماز تو اس بات جب یاد آ گیا تب نماز تو وقت ہے نماز پڑھ لے یہ آپ نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ قدا نماز جب وقت گزر جائے تو وہ قضا ہو جاتی ہے اور اس کو پڑھا جانا چاہیے جس طرح سے ادا پڑھی جاتی ہے آپ نے جماعت کے ساتھ قضا نماز پڑھی ہے اس واسطے اگر کئی لوگ ہوں کہ جن کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ قضا ہو گئی وقت نہیں رہا ہے تو اب یہ تو نماز ہی نہیں پڑھی جائے یہ پڑھی جائے تو کسی اور طریقے سے پڑھی جائے بلکہ یہ کہ جس طرح ادا پڑھی جاتی اسی طرح قضا بھی پڑھی جائے گی یہ اس سے مسئلہ سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قضا نماز کے پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا اور ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ معاملہ کہ نیند کا غالب آ جانا یہ اس طرح کی چیزیں اس میں حکمت یہی معلوم ہوتی تاکہ امت کو مسائل معلوم ہو جائیں عن محمد بن حاتم و يعقوب بن ابراهيم الدورقي كلامان يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن قيسان قال حدثنا ابو حازم و ابي هريره قال عرسنا مع النبي ما النبي الا الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لياخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضا سم سج سجت وقال عقوب سم وصل سدین سم وقمت غذات ابو رحر کی حدیث ہے اس میں کچھ دو چیزیں زیادہ ہیں جو پہلی حدیث میں نہیں حدیث مختصر بارک اللہ اللہ ابو رحر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ رات میں اتر گئے تو ہم نہ جا, نہیں جاگ سکے یہاں تک کہ سورج نکل آیا تو نبی کریم وسلم نے فرمایا ہر آدمی جو ہے اپنی سواری کا لگام پکڑو یعنی مطلب کیا ہوا یہاں سے نکل پڑو کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں شیطان جو ہے وہ ہمارے پاس آیا تھا مطلب یہ کہ ہماری نماز جو قضا ہوئی شیطان نے غلبہ کیا اس واسطے یہ جگہ صحیح نہیں ہے یہاں سے نکلو تو معلوم ہوا کہ جہاں کوئی کام ایسا ہوتا ہو کہ جس سے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اللہ کی رضا کے خلاف ہے وہ کام اس جگہ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہاں شیطان نے غلبہ پایا تھا اس سے کیا ہے کہ جگہ شیطان تو اور جگہ بھی پہنچ سکتا ہے مگر اس سے شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے کہ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوا تھا مگر جیسی غفلت دور ہوئی وہ اب بیدار ہوا اور مجھ سے ہوشیار ہو گیا اور شیطان اسی بات سے گھبراتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی غلطی میں یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوئی یہ غلطی لہذا شیطان سے دور رہنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنا چاہیے تو اس سے اسکیم فیل ہوتی ہے شیطان کی کہ ہم کو سمجھ لیا گیا اس لیے آپ نے جگہ چھوڑنے کا حکم دیا تو ابو رحضہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی کیا پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا وضو فرمایا پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھی پھر نماز قائم کی گئی جو صبح کی نماز پڑھی آپ نے اس سے, اس سے میں نے کہا کہ دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو جگہ کا چھوڑنا اور دوسرے یہ کہ سنت بھی پڑھی آپ نے پھر اس کے بعد فجر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھی گئی تو اس لیے اگر قضا نماز پڑھی جا رہی ہو تو فجر کی سنتوں کو بھی پڑھنا ہے اس لیے کہ فجر کی سنتیں بہت اہم ہیں دوسری سنتوں کے مقابلے میں یہ اس سے مسئلہ سامنے آیا فجر کی سنتوں کی اہمیت معلوم ہوئی جبکہ کہ اور سنتیں جب قضا نماز پڑھی جائے تو جیسے ظہر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے اس میں سنتوں کی قضا نہیں ہوگی لیکن فجر کی نماز میں سنتوں کی بھی قضا ہے آپ نے پہلے سنت نماز پڑھی پھر فجر کی نماز پڑھی واذکرنا شعیبان بن فروخ قال حدثنا سلیمان یعنی ابن المغیرہ قال حدثنا ثابت بن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده قال خطبنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال انكم تصيرون عشيتكم وليلتكم وتاتون الماء ان شاء الله غدا فتلقى الناس لا يلوي احد على احد قال ابو قتاده فبينما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسير حتى ابهار الليل وانا إلى جنبه فقال فناعس رسول الله ثلاثة الفمال عن راهلته فاتيته فدعمته من غير أن اوقذه حتى اعتذل على راهلته قال ثم سار حتى تحور الليل مال عن راهلته قال فدعمته من غير أن اوقذه حتى اعتذل على راهلته قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحصة مال ميلة هي شد من الميلتين الأولايين حتى كذا ينجفلف فأتيت فدعنته فرفع رأسه فقال من هذا قلت أبو قتادة قال متى كان هذا مصيرك مني متى كان هذا مصيرك مني قلت ما زال هذا مصيري منذ الليلة قال حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال هل ترانا نخفي على الناس ثم قال هل ترى من عاذ قلت هذا راكب ثم قلت هذا راكب آخر حتى استغانا فكنا سبع ركب ركبين کال قمال رسول اللہ صلی السلام طریقہ علی نا یہاں تک میں روکے حدیث لمبی ہے یہاں تک میں ترجمہ کر دوں ایسا لگتا ہے کہ واقعہ وہی ہے جو اوپر آیا ہے لیکن اس کو اس کی روایت کرنے والے عبداللہ ابن ربا ہیں اور وہ ابو قطع سے نقل کر رہے تو اس میں واقعی کی تفصیل زیادہ ہے ابو قطع کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم، ہمیں فرمایا کہ تم لوگ آج زوال کے بعد بھی چلو گے اور رات بھر چلو گے اس طرح چلنے سے کل تم انشاءاللہ اللہ پانی تک پہنچ جاؤ گے بس خیبر سے واپسی ہو رہی ہے فاصلہ زیادہ ہے پانی کی پریشانی ہے تو پانی تھوڑا ہے ساتھ میں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آج جو ہے آدھا دن چلنا ہے اور پوری رات چلنا ہے تب کہیں پانی تک کل انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے تب چل مسلسل چلنا ہے قافلے کو تو کہتے ہیں راوی کے لوگ اس طرح چلتے رہے کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا کوئی کسی کی طرف توجہ دینے کو تجار نہیں بت چل رہے چل رہے چل رہے یہ حالت اب وہ کہتے ہیں کہ اس درمیان کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو یہاں تک کہ رات جو ہے اس کا بڑا حصہ گزر گیا اور میں آپ کے برابر میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی آپ اپنی سواری سے جھکنے لگے اونگ نیند کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا میں نے آپ کو سہارا دیا آپ کو جگائے بغائے یہاں تک کہ آپ اپنی سواری پہ سیدھے ہو گئے ابو قدادہ کہتے ہیں پھر چلے یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ اور گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے پھر جھکنے لگے نیند کی وجہ سے تو ابو وہ قدادہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر آپ کو سہارا دے دیا آپ کو جگائے بغیر یہاں تک کہ آپ اپنی سواری پہ سیدھے ہو گئے پھر آپ چلے یہاں تک کہ شہر کا وقت جو ہے وہ قریب ہو گیا آپ جو ہے پہلے دو مرتبہ جھکنے سے زیادہ اب نیچے کو جھک گئے نیند کی وجہ سے یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ اب سواری سب گر جائیں گے تو میں آپ کے پاس ہوا اور میں نے سہارا دیا تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کون ہے میں نے عرض کیا کہ میں ابو آدہ ہوں آپ نے فرمایا کہ تمہارا اس طرح میرے ساتھ چلنا کب سے ہے میں نے کہا کہ پوری رات سے میں اسی طرح چل رہا ہوں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا حافظ اک اللہ حافظ بھی نبی ہو اللہ تمہاری حفاظت فرمایا جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی ہے پھر آپ نے فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو نا کہ بھئی ہم تو لوگوں سے الگ ہو گئے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ علاقہ جو تھا کچھ پہاڑیاں بیچ میں ہیں پورا قافلہ جو ہے وہ الگ راستے پہ ہو گیا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو قدادہ یہ الگ کو ہو گئے کسی گھاٹی میں کو تو آپ نے فرمایا تم دیکھتے ہو کہ ہم لوگوں سے تو چھپ گئے انہیں نظر لوگ ہم کو نہیں دیکھ پا رہے تو آپ نے فرمایا تمہیں کوئی اور آدمی نظر آ رہا ہے میں نے کہا جی یا رسول اللہ ایک سوار ہے پھر میں نے کہا ایک اور سوار بھی نظر آ گیا یہاں تک کہ ہم کئی ایک سوار اکٹھے ہو گئے اور سات آدمی ہو گئے سات سوار تو رسول اللہ صلی وسلم پھر راستے سے ہٹ گئے اور آپ نے اپنا سر مبارک زمین پر رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اب اچھا تم ہماری نماز کی حفاظت کرو یعنی نماز کے وقت کی حفاظت کرو میں ذرا سو جاؤں آرام کر لوں تو تم دیکھتے رہے نا کہ بھائی نماز کا وقت نہ چلا جائے یہاں تک میں نے پڑھا تھا فكان أفضل من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا فصرنا حتى إذا التفعات الشمس نزل ثم دعا بميضات كانت معي فيها شيء من ماء قال فتبضع منها بضوء دون وضوع قال وبقي فيها شيء من ماء ثم قال ليبي قتاد احفظ علينا ميضاتك فسيكون لها نبأ ثم أزن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين کما کانا اسنا کلو میں یہاں تک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلے جو بیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئے تو معلوم ہے سب ہی سو گئے تھے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ آپ کی کمر کے اوپر پڑا کروٹ لیے بھی ہوں گیا تو ابو قطع کہتے ہیں کہ ہم سب گھبرا کر کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا سوار ہو یہاں سے چلو یہاں سے ہم سب سوار ہو کے چل پڑے یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب تک فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو سورج نکل لاؤ تو اس وقت نہ پڑھیں دیر کریں یہاں تک کہ سورج اونچا ہو جائے تو یہی ہے کہ جب سورج اونچا ہو گیا تو پھر آپ اترے اور آپ نے لوٹا منگوایا وضو کرنے کے واسطے میری بات وہ برتن جس, سے جس میں پانی وضو کرنے کا ہو تو اس لیے میں نے لوٹا ترجمہ کیا کہ آپ نے وہ لوٹا جو ہے وہ منگوایا جو میرے ساتھ تھا وہ قطاضہ کہتے ہیں اور اس میں کچھ پانی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا جو وضو جس طرح آپ کیا کرتے تھے اس سے کم اس سے کم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں دھویا منہ دھو لیا یا منہ دھویا تو پیر نہیں دھوئے وہ مطلب نہیں مطلب یہ کہ جیسے اچھی طرح سے تین مرتبہ دھویا کرتے ہیں وہ صورت نہیں ہوئی آپ نے چونکہ پانی تھوڑا تھا اس لیے ایک ایک مرتبہ دو دو مرتبہ دھو لیا کم پانی استعمال کیا یہ ہے مطلب اور اس میں کچھ پانی باقی رہ گیا آپ نے ابو قطع سے فرمایا یہ لوٹا جو ہے محفوظ کر لو یعنی مطلب جو اس میں پانی تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کی حفاظت کرو کیونکہ ایک اس سے متعلق ایک بات ہوگی تو پھر حضرت بلال نے اذان کی اذان دی نماز کے لیے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو رکعتیں پڑھی وہ سنت تھی پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور اسی طرح پڑھی جس طرح سے آپ نماز پڑھا کرتے تھے ہر دن اس میں کوئی فرق نہیں آیا قال ورقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل بعضنا يهمس الى بعض ما كفاره ما سنانا بتفريطنا في صلاتنا ثم قال اما لكم في عثوه ثم قال اما انه ليس في النوم تفريط انما تفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين پتہ نہیں کیا لبس ہے تو کچھ وصل لگ يصببو تو نہیں ہوگا یتنب بہ لم فائدہ ان دا وقت ماترو نا سنا کا ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا قال فانتهينا إلى الناس حتى إم النار وحما كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلقنا عطشنا فقال لا هلق عليكم ثم قال أطلقوا لي غمري على وضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب فلم يعد ان الناس ما في الميضاد تكابوا عليها قال رسول, رسول الله الله عليه كلكم قال رسول قال فافعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبوا يصبوا واسقيهم حتى ما بقي غيري وس کیا ہوں ہتہ ماں بقیری وغیرہ رسول اللہ تو یہ وہاں سے پھر چل پڑے صبح کی نماز پڑھ کے تو اب بعض بعض سے بات خوش خوش کر رہے ہیں یہ ہمیں صوب کا مطلب ہوتا ہے جیسے خوس پوس کر کے باتیں کرنا ہم میں سے بعض بات سے خوشفوس کرنے لگے کہنے لگے کہ صاحب یہ جو ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے غفلت ہوئی ہے اس کا کفارہ کیا ہے آخر ہم سب سو گئے نماز پذا ہو گئی اس کا اتار کیا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اس خوشفوس کو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے میرے طریقے میں جو میں نے کیا ہے اس میں اسوا نہیں ہے نمونہ نہیں ہے مطلب یہ کہ میں نے جو کام کیا ہے اس پر اطمینان ہو جانا چاہیے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو سونے کے اندر کوئی بھی قصور نہیں ہوتا قصور تو اس آدمی کا ہوتا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے مطلب یہ ہے قصور کی بات سو گیا آدمی اور اس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی کوئی قصور نہیں سونے والے پر تو کوئی داروگیر ہو نہیں سکتی وہ معذور ہے سو so جس جو ایسا کرے اس کو چاہیے کہ جب بھی اس کو یاد آئے اور متنبع ہو غفلت دور ہو جائے وہ وہ نماز پڑھ لے پھر جب دوسرا دن آئے گا تو اپنے وقت پر نماز وہ پڑھے گا یہ نہیں ہے کہ اگر نماز ایک دن قضا ہو تو دوسرے دن بھی قضائی کیا کرے پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ, کہ انہوں نے کیا کیا اصل میں یہ آپ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے الگ ہیں پورا قافلہ جو ہے آپ نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ جو سات آٹھ آدمی تھے ان کو فرمایا پتا ہے تمہیں کیا ہوا وہاں اور لوگوں کے ساتھ یہ معاوضہ ہے آپ کا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ تعالی نے بتلا دیا قافلے کی بات پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی جب صبح ہوئی اور اپنے نبی کو انہوں نے نہ پایا تو ابو بکر عمر نے تو یہ کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اسے آگے چلے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر لوگ ابو بکر اور عمر کی بات مان لیتے تو وہ صحیح رہتے مطلب یہ کہ ابو بکر عمر کی بات صحیح نکلی کہ میں تو پیچھے ہوں وہ لوگ آگے جا رہے ہیں تو اب راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ لوگوں تک ہم پہنچ گئے یعنی مطلب لوگ مل گئے ہم سے اور جہاں تک کہ دن خوب اچھا نکل آیا اور گرمی بڑھ گئی ہر چیز گرم ہونے لگی تو لوگ کہنے لگے رسول ہم تو ہلاک ہو گئے پیاس کی وجہ سے کیونکہ پانی نہیں ہے آپ نے فرمایا नहीं, नहीं, नहीं, نہیں نہیں تم ہلاک نہیں ہوگئے پھر آپ نے فرمایا وہ میرا جو ہے وہ پیالہ لے کر آؤ غمر کہتے ہیں کہ چھوٹا پیالہ بڑا پیالہ جو ہے وہ اس کو غمر نہیں کہتے آپ کا جو چھوٹا پیالہ ہوگا آپ نے فرمایا میرا چھوٹا پیالہ لاؤ پھر آپ نے وہ لوٹا وضو کا جو ہے جو ابو قدادہ کے ساتھ تھا آپ نے فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوٹے سے پانی گراتے جاتے تھے اور ابو قطع سے آپ نے فرمایا کہ اس پیالے سے تم لوگوں کو پانی پلانا شروع کرو ابو قطع وہ پلانے لگے لوگوں نے جو دیکھا ہاں ہاں یہ تو لوٹے کے اندر تو تھوڑا ہی سا پانی ہے تو وہ سب اس پہ جو ہے جم گھٹا کرنے لگے ایک دوسرے کے اوپر گرنے پڑنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا تسلی رکھو لوگوں کے میں گڑبڑ نہیں کرو سب کو موقع دو تم سب کے سب جو ہے سیراب ہو جاؤ گے پانی سب کو ملے گا چنانچہ پھر لوگوں نے ایسا ہی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی گراتے جاتے تھے اور یہ رابی ابو قطع کہتے ہیں میں لوگوں کو پانی پلاتا جاتا تھا یہاں تک کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی باقی نہ رہا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے پر پانی پھر اور گرایا اور مجھ سے فرمایا اب پی لے میں نے کہا کہ میں تو نہیں پیوں گا جب تک رسول اللہ نے پیئں گے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے اس لیے میں چونکہ پلا رہا ہوں میں سب سے آخر میں پیوں گا تو وہ قطاجہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی پیا پھر رسول اللہ صلی وسلم نے بھی پی لیا یہ اس حدیث عمران ابن حسین انظر کیفا احد الرقب تلک قال انت فقال انت قال قال حدث فا انت عالم قال قلت انت فقال من حدث القوم ابو قداد کہتے ہیں کہ پھر لوگ جو ہیں پانی کے پاس پہنچے جہاں آپ نے فرمایا کہ دوسرے دن پانی ملے گا اس حالت میں کہ کوئی پیاسا نہیں تھا سب سیراب سے اس حالت میں پانی پر پہنچے بڑے آرام کے ساتھ عبداللہ ابن ربا کہتے ہیں جو راوی اس حدیث کے کہ میں یہ حدیث جامع مسجد کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے تشریف لایا اور آپ نے فرمایا اے جوان خیال کر کیسی حدیث بیان کر رہا ہے تو میں اس سوار اس قافلے کے اندر میں موجود تھا اس رات تو پھر میں نے کہا کہ تو تو آپ کو زیادہ حدیث معلوم ہوگی مطلب آپ فرمائیے تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے میں نے کہا کہ میں انصار میں سے ہوں تو وہ عمران ابن حسین نے فرمایا تب تو تھی حدیث بیان کر دے اس لیے کہ یہ حدیث انصار زیادہ جانتے ہیں اس حدیث کو تو یہ کہتے ہیں ابو عبداللہ ابن ربا کہ میں نے پھر وہ حدیث پوری بیان کی لوگوں کے سامنے تو عمران ابن حسین نے فرمایا کہ میں اس رات موجود تھا اور میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے تم نے اس حدیث کو محفوظ کیا کسی آدمی نے اس طرح محفوظ نہیں کیا تو اس سے ایک کو نماز کے قضا ہونے کا مسئلہ سامنے آیا دوسری بات یہ آپ کا موجزہ بھی سامنے آیا کہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ پورے قافلے کے لیے کس طرح سے پورا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم موجزہ حدثنا سلم بن زرعیر الوطاردی قال سمیتو ابا رجاء الوطاردیق عن عمران بن حسین قال کنتم آن بی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر لہو فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح أرسنا فغلبتنا عيوننا حتى بزغت الشمس قال فكان أول من استيقظ من أبو بكر وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله وسلم فجاء ليكبر ويرفع صوته استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفا راسه ورأى الشمس قد بزغت فقال ارتهلوا فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغدات فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال يا نبي الله أصابتني جنابة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالسعيد فصلىه ثم عجلني في ركب بين يدينا طلب الماء وقد عتشنا عتشا شديدا فبين نحن نسير إذا نحن بإمرات سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء قالت أيها أيها لا ماء لكم قلنا فكم بين أهلك وبين الماء قالت مسيرة يوم وليلة قلنا الى رسول اللہ صلاحت اللہ, اللہ فلم من امرها حتى بها, بها رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم واخبرت فونیخت الزلہ ثم بعث من راويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاشا حتى روينا وملأ, وملأ وملأ وملأنا كل قربة معنا وداوته وغسلنا صاحبنا غير ان لم غير ان لم نسقي بعيرا وهي تكاد تنزريجو من الماء عن المزادتين ثم قال ها تو ما عندكم فجمعنا له من كسرين وتمرن وسر لها سرة فقال لا لم نرزق فلما فلما اتت قالت لقد تو مسئلہ چل رہا ہے نماز کی قزا کا ایک پچھلے ہفتے حدیث لمبی آ چکی ہے جس میں سفر جو غزوہ خیبر سے واپسی میں تو یہ ہوا کہ وہ نماز قضا ہو گئی تھی صبح کی نماز تو اس کا ذکر آیا طویل حدیث میں اس میں بھی یہ واقعہ بالکل دوسرا ہے لیکن صورت وہی پیش آئی ہے کہ فجر کی نماز کی حدیث یہ ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو رات ہو گئی اور اندھیری رات ہو گئی اچھی خاصی یہاں تک کہ جب صبح کا قریب ہوا تو ارسنا ہم جو ہے اتر گئے اور ہماری آنکھیں جو ہیں جھکنے لگی یہ مطلب یہ ہے کہ سو گئے حتیٰ بداخت الشمس یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ اچھی طرح سے چمک گیا تو عمران کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم میں سے جو شخص بیدار ہوئے وہ ابو بکر تھے اور ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا کرتے تھے جب آپ سو جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ خود ہی جاگئے یہ بات ادب کے بھی خلاف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سونے والا جو ہے وہ قصور وار ہے نہیں تو پھر اٹھانے کی ضرورت بھی کیا ہے اللہ یہ کہ وہ اس نے کہا ہو کہ بھائی مجھے اٹھا دو فلا وقت میں جیسا کہ پچھلی حدیث میں آ چکا کہ بلال کو آپ نے حکم دیا تھا کہ ہمارے نماز کی نگرانی کرو مطلب یہ کہ نماز تو وقت ہو تو اٹھا دینا یہاں آپ نے نہیں فرمایا یا جس جگہ پہ نہیں آپ فرماتے تھے صحابہ نہیں اٹھاتے تھے تو ہم نہیں اٹھایا کرتے تھے آپ کو جب تک کہ آپ خود نہ جاگ جائیں تو ابو بکر پہلے اٹھے پھر حضرت عمر اٹھے اور حضرت عمر نے جو دیکھا کہ یہ وقت ہو گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر کے جہاں آپ سو رہے تھے انہوں نے بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر کہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے بیدار ہو گئے جب آپ نے اپنے سر مبارک اٹھایا اور دیکھا کہ سورج خوب چمک گیا ہے آپ نے فرمایا یہاں سے چلو تو یہاں تک کہ ہم وہاں سے چل پڑے اتنا کہ سورج کی روشنی سفید ہو گئی سفید ہونے کے معنی یہ ہے کہ اچھی طرح سے سورج اوپر آ گیا تو پھر آپ اترے اور ہمیں صبح کی نماز پڑھائی ایک شخص جو تھا ہم میں سے اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرما لی آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ الگ ہے تو آپ نے پوچھا اے فلاں ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے جنابت تھی اس واسطے مجھے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا مطلب ناپاکی کی حالت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اور سیم کا اور سیم انہوں نے مٹی سے کیا کیونکہ اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ عام نہیں ہوا تھا یا پھر اسی سفر میں مسئلہ آیا اگرچہ اس سفر میں نہیں وہ ایک اور سفر میں جس میں حضرت عائشہ کا ہار کھویا گیا تھا تیمم کا حکم اس میں آیا لیکن بہرحال یہ کہ تیمم کا آپ نے حکم دیا تو انہوں نے مٹی سے تیمم کیا پھر نماز پڑھ لی سب آج جلنی پھر دئی پھر جو ہے وہ اپنا آ کر ہمارے ساتھ مل گیا تو ہم لوگ جو ہے پانی کو تلاش میں تھے اور ہم سب سخت پیاس میں تھے یہاں تک کہ ہم چلتے چلتے ہم نے ایک عورت ہمیں ملی وہ جو ایک سواری کے دونوں طرف وہ لٹکے ہوتے ہیں پانی کے مشکیز جیسے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں کچھ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چھاگل چھاگل کہیں گے اسے تو وہی ہیں یہ کہاں وہ اپنے... اپنے پیروں کو لٹکائے ہوئے دونوں چھاگلوں کے بیچ میں مطلب یہ کہ اس طرح لٹکے ہوئے تھے اس میں پانی کے ہم نے کہا کہ پانی کہاں ہے تو اس نے کہا کہ حجی کہاں حجی کہاں پانی ہے ہی نہیں مطلب یہاں کہیں پانی ملنے والا نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر جو تمہارا ٹھکانہ ہے اور پانی جہاں بھی ہے اس میں کتنا فاصلہ کیونکہ عورت جو ہے یہیں پھر رہی جس کا مطلب یہ قرب جاری کی رہنے والی ہوگی مطلب یہ کہ تمہارے اس ٹھکانے سے پانی کتنی دور ہے اس نے کہا کہ ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ ہے تو چوبیس گھنٹے چلو جب جا کر پانی ملتا ہے یہاں سے ہم نے کہا کہ اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل وہ کہنے لگے رسول اللہ کیا ہوتے ہیں اس کو پتا ہی کچھ نہیں تھا نا تو ہم نے اس کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ہم لے کے آئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے اس سے پوچھا پانی کے بارے میں اس نے وہی بات بترا دی جو اس نے ہم کو بتلائی تھی اور اس نے یہ بھی بتلایا کہ وہ اصل میں ایک ایسی عورت ہے جس کے پاس یتیم بچے ہیں یعنی یتیم بچوں کی وہ پرورش کرتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سواری کو بٹھا دو تم تو خط اس کی سوالی بٹھا دی گئی اور اس کے بعد جو اس کے چھاگل تھے دونوں وہ آپ نے اتروائے اور اتار کر کے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس پانی اوپر کا جو ہے اس کا دہانہ کھولو وہ دہانہ کھولا گیا تو اس میں سے پانی لے کر کے اور آپ نے فرمایا کہ استعمال کرو پانی ہم نے پینا شروع کیا تو چالیس آدمی تھے ہم سب پیاسے یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے اور ہم نے جو ہے اپنے ساتھ جو ہمارے مشکی تھے ہم نے وہ بھی بھر لیا اس سے اور اور جو برتن تھے تو یہاں تک کہ ہم نے اپنے ساتھی جو تھے نا تیموم کیا تھا اس کو غسل بھی دے دیا مگر ہم نے اپنے اونٹوں کو نہیں پانی پلایا تو اب اس کے جو چھاگل تھے پانی کے اس کے آپ نے فرمایا کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے روٹی کے ٹکڑے اور کھجور وہ سب اکٹھی کرو اور اس سب اکٹھی کر کے آپ نے ایک تھیلی بنا کر اس کو دے دی اور اس کے چھاگل جو تھے وہ بھی اس کو دے دیے پانی کے اور آپ نے فرمایا لے جا اور یہ لے جا کر کے اپنے گھر والوں کو کھلا اور تو اس بات کو سمجھ کہ ہم نے تیرے پانی میں سے ایک قطرہ بھی نہیں لیا مطلب یہ کم ہی نہیں ہوا جتنا پانی اس کے پاس تھا اتنا کا اتنا ہی رہا اور چالیس آدمیوں نے پانی بھی پی لیا انہوں نے اپنی مشکیزیں پھڑ لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ تھا تو جب وہ آئی اپنے گھر والوں کے پاس تو اس نے جا کے کہا کہ میں نے سب سے بڑے جادوگر کو دیکھا یا پھر وہ نبی ہے جیسا کہ اس کا خیال ہے تو اور اس, اس نے گھر والوں کو اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ ایسا اور ایسا اور ایسا آدمی تھا اللہ سبحان و نے پھر اس عورت کو ہدایت دی اور وہ یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گئی اور سب لوگ مسلمان ہوئے تو اس میں بھی یہ ہوا کہ فجر کی نماز کی قزا کا وقت جو ہے وہ فوراً نہیں ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو جائے اور سورج نکلے فوراً پڑھ لیا جائے بلکہ یہ کہ اتنا انتظار کیا جانا چاہیے کہ سورج اونچا ہو جائے اور اس کی روشنی جو ہے وہ بھی سفید ہو جائے اونچا اڑان سے ایک تقریباً آ ہر جگہ کے لحاظ سے ایک بیس منٹ گزر جائیں سورج نکلنے کے بعد تو پھر نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے چاہے نفل نماز پڑھی جائے اور چاہے قضا نماز پڑھی جائے دوسری حدیث میں بھی یہ مسئلہ بہت مختصر آ رہا ہے حدسن حد ابن خالد کالہ حدثن عمام کالہ حدسن القطع ان رسول اللہ صلاحسن کالہ من نصی الصلاۃ فلیس اجازت کرا اللہ حضرت عنصب ملک رضی اللہ عنت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نماز کو بھول جائے یعنی نہ پڑھ سکے تو جب بھی اس کو یاد آئے وہ اپنی نماز پڑھ لے اب اور کوئی کفارہ اس کا نہیں سوائے اس کے یعنی نماز کا چھوٹنے کا گفار نماز ہی ہے وہ قزا نماز پڑھے گا اسی سے وہ ادا ہوگی یہ نہیں ہے کہ نماز جو چھوٹ گئی ہے اس کے بدلے میں کوئی اور کام کر کے سمجھے کہ میرا میری نماز تو ہو گئی ہاں وہ سب جس کی نماز قضا ہیں اور اس, اس کی اس وقت حالت جو ہے وہ یہ کہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتی تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ وسیعت کر دے اس بات کی کہ صاحب اگر میری اسی حالت میں موت آ جائے تو میری اتنی نماز قضا ہے اور ان کا فدیہ دے دیا جائے تو درست ہوگا لیکن یہ کہ جب تک زندہ ہے تو نماز اپنی قضا قضا وہ خود پڑھے وہی اس کا کفارا ہے جو فدیہ کا جہاں تک تعلق ہے ایک نماز کا فدیہ ایک فطرہ ہوتا ہے یعنی جو سطقۃ الفطر دیتے ہیں جتنی مقدار اس کی ہے اتنا ہی فدیہ ہوگا ایک نماز کا جیسے روزے کا فدیہ بھی اتنا ہی ہے تو اس لیے پانچ نمازیں ہیں تو پانچ نمازوں کے یوں سمجھیے کہ اگر فدیاں ہوں گے پانچ فضیے تو اس کا مطلب یہ پانچ فطر ہاں نفیا کے ہاں چونکہ وطر جو ہے واجب ہے مستقل ایک نماز کا درجہ ہے اس لیے چھ فطرے ہو جائیں گے شفافے کے ہاں پانچ ہی رہیں گے اس لیے کہ ان کے یہاں فر جو ہے وہ سنت ہے اور سنت کی قدا نہیں ہے و سعید ابن منصور و قطع بتبن و سعید جمیانبی غوان القدا علی نبی ول یسکور لا قفارت جو حدیث وہی ہے جو ابھی گزری ان نصیب نے کی اس میں یہ الفاظ جو تھے کہ لا قفار طلحہ کوئی اور قفارہ نماز کا نہیں ہے سوائے اس کے, کے نماز پڑھی جائے یہ لفظ اس میں نہیں تھا حدن حدی قالحسن کال قال ری قال قال رسول اللہ صلیم فر صلی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ہو جائے نماز اس کی چھوٹ جائے سونے کی وجہ سے یا وہ غفلت ہو جائے کام میں لگنے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اور وہ وقت نکل گیا اس کو ذہن ہی نہیں گیا